آپ کا اسی طرح سے دیکھا ہے ابو حنیف انسماک ابو حنیفاق سے اور جابر سے جابر ابن ثمورہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز پڑھ لیتے تھے تو اپنی جگہ سے نہیں تشریف لے جاتے یہاں تک کہ سورج نکل کر کے اور اس کی دھوپ اچھی خاصی سفیدی اس پہ نہ آ جائے یعنی مطلب روشنی نہ ہو جائے وہی اشراق کا وقت جب ہو جائے اس وقت تک آپ بیٹھا کرتے تھے مسجد کے اندر اس سے معلوم ہوا کہ فجر کے بعد اس وقت تک نماز کی جگہ پہ بیٹھے رہنا ایک فضیلت کی بات ہے اب فکا کہتے ہیں قبلہ رک بیٹھو یا قبلہ سے ہٹ کر بیٹھو بعض کہتے ہیں کہ اچھی بات یہ قبلہ کی طرف منہ کر کے نہ بیٹھے رہے تاکہ یہ نہ کسی کو خیال ہو کہ ابھی تک یہ شخص نمازی میں ہے تو ادھر سے منہ تو اچھا ہے لیکن مسجد میں یا اسی جگہ جہاں نماز پڑھی اسی جگہ بیٹھے رہنا اور اللہ کی تلاوت قرآن یا ذکر شغل یہ سب کرنا بہت اچھی بات ہوگی اکیاسی باب الرکاتین باد سلا ظہر باب نمبر اسی باب من اور با رکاتین بعد ریشہ فر مسجد مسجد میں عشاء کی نماز کے بعد جس نے چار رکتیں پڑھی ہیں ان کا ذکر ابو حنیفہ عن محارب عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منصل اربام باد الشافصلبینبی تسلیمن اقلاء فل اولا باتحت القطاب و تنزیل سجدہ وفر رقات ثانیت بفاط یاد الکتاب الدخان حامیم دخان وفرق صالص بفاط عہد الکتاب و یاسین وفر رقعت الخیر بفاط حد الکتاب و, و تبارک الملک قطب لہو کمن قام علعۃ القدر وشفع له في اہل بہت ممن وجبت له النار اجیر من عذاب القبر موقوفا عن ابن عمر ابو حنیفہ محارب ابن دستار سے اور وہ اب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے عشا کے بعد چار رکتیں پڑھی اور ان کے درمیان میں سلام سے فصل نہیں کیا یہ یعنی مطلب یہ ہے کہ چاروں ایک ہی سلام سے پڑھی مل کر ملا کر دو دو کر کے نہیں اور پہلی میں اس نے سورہ فاتحہ اور سورہ السجدہ کی تلاوت کی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور حامی مدخان کی تلاوت کی جو چوبیسویں سپارے میں ہے اور تیسری رکت میں سورہ فاتحہ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ ملک کی تلاوت کی تو فرمایا کہ اس کے لیے ایسا لکھ دیا جائے گا جیسا کہ اس نے شب قدر میں قیام کیا تھا تو لہلۃ القدر کی عبادت کی بڑی فضیلت ہے اس واسطے یہ شخص اس فضیلت کا مستحق ہوگا اور اس کے ان تمام گھر والوں کے حق میں اس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا کہ جن کے لیے جہنم کی آگ واجب ہو گئی یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کے کام ایسے ہیں کہ جو ان کو جہنم کا مستحق بنانے والے ہیں اور ان کے حق میں اس کی سفارش کو قبول فرما لیں گے اللہ تعالی وہ اجیر امین عذاب القبر اور اذاب قبر سے اس شخص کو نجات مل جائے گی اور یہ وروبیہ موقوفاً یہ روایت جو ہے اضرت ابن عمر سے معقوفاً بھی روایت کیا گیا یعنی ابن عمر کا قول یہ جو حدیث آئی اس میں تو یہ مرفو ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کسی دوسری جگہ یہ موقوف یعنی ابن عمر کا ارشاد ہے لیکن بہرحال جب ایک کسی صنعت سے مرفو ہو اور کسی صنعت سے موقوف ہو تو وہ روایت معتبر ہی ہوگی اس یہ نماز جو ہے یہ نفل نماز ہوگی اس لیے کہ چار رکت تو عشاء کے بعد اور وہ بھی بعد علی عشا کا لفظ ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ دو رکتیں پہلے پڑھ کے عشاء کے بعد اور پھر اگر یہ چار نفل پڑھ لے اس طرح سے تو اس کو یہ فضیلت حاصل ہوگی بن قال رسول وسلم منصلح من المسجد اور کیا ہے قدر سب قدر کی اتنی رکتیں اس نے گویا کہ سب قدر میں چار رکتیں نفلیں پڑھی ہیں اس کے مطابق اس کو سمجھا جائے گا یہ اس, اس کتاب میں ہے اس میں نہیں ہے یہ حدیث اس کے بعد ہے زہر کے بعد کی دو رکتوں کا تذکرہ ابو حنیف انحکم ان مجاہد ان ابن قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد سلی بادری ابو حنیفہ حکم سے اور وہ مجاہد سے اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زہر کے بعد دو رکتیں پڑھا کرتے تھے دیکھیے پہلی کو جو میں نے نفل کہا وہ اس لیے کہ آپ نے صرف اس کی فضیلت بتلائی ہے لیکن یہ کہ آپ وہ پڑھا کرتے تھے یہ عمل نہیں سامنے آیا اور اس لیے وہ سنت موقع نہیں ہے نفل ہیں اور یہ جو زور کے بعد کی دو رکعتوں کا اس میں تذکرہ ہے اس میں یہ کہ آپ ایسا کیا کرتے تھے تو جس عمل پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پابندی نقل ہو اس عمل کو سنت موقع کہتے ہیں تو یہ دو رکعتیں جو زور کے بعد کی ہیں سنت موقع ہیں یہی مسلک ہے حنفیہ کا ابو نافع اناف ابن عمر قال, قال, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلو فی فیب ولا قبور ناف ابو حنیفا نافے سے اور وہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو اور ان کو تم قبرستان مت بناؤ سے مراد یہ نہیں ہے کہ مسجد جانے کی ضرورت نہیں ہے بس اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو مراد اس سے یہ ہے کہ مسجدیں جو ہیں وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے ہیں وہاں جماعت کی نماز مسجد میں پڑھو اور فرض ہوں گی ظاہر ہے اور جو نوافل ہیں سنتیں ہیں ان کو گھروں میں پڑھنا چاہیے ہمارے ہاں کا حال یہ ہے کہ زہر کی نماز کے بعد سے تو مسجد میں آتے نہیں لیکن وہ یوں کہ جی بڑی رات کب کو ہے تو بڑی رات میں ضرور مسجد میں آ جاتے ہیں. حالانکہ وہ راتوں کی نمازیں تو گھر میں پڑھنی چاہیے یہی حاصل ہے کہ آپ نوافل اور سنتوں کو گھر میں خود بھی آپ کا عمل مبارک یہی تھا کہ مسجد میں آپ سنت پڑھنے نہیں تشریف لاتے تھے سوائے تحت المسجد کے کہ جو مسجد ہی کے لیے ہے اور یا اسی طرح سے آپ نے تراویح کی نماز جو ہے وہ مسجد میں پڑھی تھی دو رات یا تین رات پھر اس کے بعد حضرت عمر نے اس کو مستقل کر دیا اپنے دور خلافت میں تو ان کے علاوہ یا پھر قسوف کی نماز جو گزر چکی ہے یعنی سورج گہن کی نماز اس میں بھی چونکہ جماعت ہے تو اس واسطے وہ بھی وہاں پڑھی جائے گی باقی ساری سنتوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عمل ہے وہ یہ کہ آپ گھر میں پڑھا کرتے تھے فکہ نے یہ کہا کہ بھائی جو سنتیں ہیں ایسی موقع دا بڑی جن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر پابندی فرمائی ہے تو ان کی چونکہ اہمیت ہے اور ہم ان لوگوں میں غفلت آ گئی ہے اس واسطے اگر فرض کے بعد کی جو سنتیں ہیں ان کو مزید میں پڑھ کے چلے جائیں تو اس بات کا خطرہ نہیں رہے گا کہ دوسرے کاموں میں لگ کے چھوٹ جائے تو پڑھ لیں ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہر طرح کی سنتیں جن کا میں نے ذکر کیا ان کے علاوہ بقیہ گھروں میں پڑھنا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے تو نوافل تو خاص طور پر گھروں میں پڑھنا چاہیے یہی مقصد ہے آپ کے اس فرمانے کا کہ اپنے گھروں میں نمازیں پڑھا کرو اور اس کو قبرستان مت بناؤ مطلب یہ ہے کہ قبرستان نہ بنانے, بنانے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کچھ زندگی کے آثار ہونا چاہیے تمہارے گھروں کے اندر اور زندگی ظاہر ہے کہ اللہ کا نام لینے سے نمازیں پڑھنے سے اختلاوت قرآن کرنے سے ہوتی ہے ابو حنیفہ اناف ابو حنیفہ عن ابن عمر یہ مسئلہ آ رہا اس میں کابۃ اللہ میں نماز پڑھنے کا حرم شریف میں نہیں بلکہ کعبے کے اندر ابو حنیف عن نافع عن ابن عمر قال سألت بلالا این صلی رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم فی القعبہ و کم صلی قال صلی رکعتین مما یلی العمودین اللتین تلیان باب القعبہ والبیت ازاک علا ستت آمدتن ابو حنیفہ نافے سے اور وہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے بلال سے یہ سوال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے میں کہاں نماز پڑھی تھی بات یہ تھی کہ جب فتح مکہ ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں تشریف لے گئے تو آپ نے کابت اللہ کی چابی مانگی تھی جو شہبی آج بھی اس خاندان کے اندر چابی ہے انہی کے پاس وہ تھی عثمان شیبی میں اس وقت تھے ان کا نام عثمان تھا تو آپ نے ان کو بلوایا کہ چابی مجھے دو تو ایک زمانہ تو وہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں نماز پڑھنے میں گڑبڑ ہوتی تھی اور اب یہ ہے کہ انہوں نے چابی مانگی تو کوئی راستہ نہیں تھا انہوں نے چابی پیش کر دی تو آپ نے باب کعبک کھولا اور آپ اندر تشریف لے گئے اور حضرت بلال آپ کے ساتھ تھے کوئی دوسرا ساتھ نہیں کیا تھا تو حضرت بلال آپ کے ساتھ گئے اور آپ تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے تشریف لائے اور پھر وہ چابی آپ نے حضرت عثمان کو دے دی اور ان کے بعد فرمایا کہ اب تم سے یہ چابی کوئی لینے والا نہیں ہوگا قیامت تک چنانچہ وہ آج تک انہیں کے خاندان میں چلی آتی ہے وہ چابی کابت اللہ کی تو حضرت بلال چونکہ ساتھ تھے تو ابن عمر رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ عالم بالسنہ سب سے زیادہ یہ سنتوں کا اہتمام کرنے والے اور ان کا علم رکھنے والے تھے صحابہ میں تو یہ لگے ہوئے پیچھے تو حضرت بلال جیسے واپس آئے اندر سے آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو انہوں نے بلال کو پکڑ لیا رضی اللہ عنہ اور پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر نماز پڑھی ہوگی کہاں پڑھی کتنی پڑھی اور کہاں پڑھی وہ عرض بلال سے انہوں نے ابن عمر نے پوچھا تو یہ تمام کتابوں میں یہ روایت ابن عمر کی عرض بلال کس سے سوال کرنے کی آ رہی ہے اس سے زیادہ معتبر کوئی روایت اس تعلق سے ہے بھی نہیں تو ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے بلال ابن ابی ربا سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے میں نماز پڑھی اور کتنی پڑھی تو انہوں نے کہا کہ دو رکعتیں پڑھی تھیں اور کہاں پڑھی تھیں تو اس میں یہ ہے کہ چھ ستونوں کے اوپر کابت اللہ کی چھت قائم تھی اس زمانے میں تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جو پہلے کی جو تین رو ہیں اس میں آپ نے کھڑے ہو کر کے اس طرح کے دو پلر کو بائیں دائیں طرف چھوڑ کر کے اور ایک پلر کو بائیں طرف چھوڑ کر کے آپ نے نماز پڑھی تھی وہ دو کر تو پہلے کی جو جب قابط جہاں اس وقت دروازہ ہے حجر رسوت کے برابر میں اس دروازے سے گھسے تو اندر گویا کہ یہ کہ چھ ستون ہیں تو بالکل آپ نے سامنے ہی جا کر ایک ستون کو بائیں طرف چھوڑ کر دو ستونوں کو دائیں طرف چھوڑ کر اور اس جگہ پہ آپ نے نماز پڑھی پہلے رو میں تو اس سے جگہ تو خیر متعین ہو ہی گئی دوسری بات یہ ہے کہ اس سے یہ بھی ہوا کہ کابت اللہ کے اندر جانا وہ بھی ثابت ہوا اور اس میں نماز پڑھنا بھی ثابت ہوا تو نماز وہاں پڑھ سکتے ہیں اور نفلی نماز کے بارے میں چونکہ آپ نے نفل پڑھی تو نفل ہی کو فکا کہتے ہیں کہ یہ ثابت عقل تو یہ کہتی ہے کہ وہاں نماز نہیں ہونی چاہیے تھی اصل حدیث لانے کا مقصد کیا ہے عقل یہ کہتی ہے کہ وہاں نماز نہیں ہوتی کیونکہ کابت اللہ جب قبلہ ہے تو اس کے باہر نماز ہونی چاہیے کابت اللہ کو قبلہ بنا کر کابت اللہ کے اندر نماز پڑھنا یہ عقل یہ کہتی ہے کہ نہیں ہونی چاہیے مگر چونکہ نبی کریم صلی اللہ عصر نے پڑھی ہے اس واسطے کہا جائے گا کہ اندر بھی ہو سکتی اور چونکہ نبی نے نفل پڑھی ہے اس لیے فکہ کہتے ہیں کہ نفل نماز ہی اندر ہوگی فرض نماز اندر نہیں پڑی جائے گی اس لیے کہ جو چیز جس طرح سننے سے ثابت ہے اسی طرح ہم اس کو لیں گے کیونکہ وہ خلاص قیاس ہے قیاس یہ کہتا ہے کہ اکابت اللہ کے اندر نماز نہیں ہونی چاہیے تھی تو نبی کا عمل قیاس سے اوپر ہے یہ ہے ابو حنیف عن حماد عن سعید ابن جبیر عن حماد بن سعيد بن جبير عن ابن عمر ان رجلا ساله عن صلاه النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبه يوم دخلها فقال صلى في الكعبه اربع ركعات فقال له اريني المكان الذي صلى فيه فقال فباع معه ابنه ثم ذهب تحت الاسطوانه بی روایت ان ان ابن عمر قالبی صلی اللہ علیہ وعبتی تحت ابنانی ابو حنیفہ حماد سے اور وہ سعید ابن جبیر سے اور وہ عبد ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ابن عمر سے یہ پو... نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے بارے میں پوچھا کہ جو آپ نے کعبے کے اندر اس دن پڑھی تھی جب آپ فتح مکہ کے دن اس میں داخل ہوئے تھے تو ابن عمر نے یوں فرمایا کہ کابت اللہ میں آپ نے چار رکعتیں پڑھی تھی وہ روایت میں دو رکعتیں ہیں اور اس روایت میں چار ہیں تو چار رکعتیں پڑھی تھیں سعید ابن زبیر کہتے ہیں کہ آآ آآ سعید ابن جبیر نے حضرت ابن عمر سے یہ کہا کہ مجھے وہ جگہ دکھلا دیجئے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی تو سعید کہہ رہے ہیں کہ ابن عمر نے ان کے ساتھ اپنے بیٹے کو بھیجا نام اس کا علماء نے نکال لیا یہ ابن عمر کے صاحبزادے ان کا نام ہے سالم تو سالم کو انہوں نے بھیجا اپنے بیٹے کو پھر وہ گئے سالم اور وہ کہتے ہیں کہ جو یوں سمجھے کہ آپ نے دیکھا ہوگا بس بھی کہ چھت جو ہے وہ رکھی جاتی اس کے نیچے ایک شہتیر ہوتے ہیں اور شہتیر جو ہے وہ اس کے نیچے پلر رکھے جاتے ہیں اور شہطیر کے اوپر جو ہے وہ چھت آتی ہے تو وہ جو شہتیر جو ہے کیا کہیں گے اس کو بیم تو بیم جو رکھا ہوا تھا وہ بیم تھا کھجور کے تنے کا اور وہ بیم ٹھہرا ہوا تھا پلر کے اوپر لکڑی کے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ نبی وہ جو سالم ہیں وہ پہنچے کہیں کے کہ نیچے تاطل استوان درمیان والا پلر جو ہے وہاں پہنچے اور وہ جو کہ جو جڑا ہوا تھا جس سے بندھا ہوا تھا وہ بیم وہاں جا کر کے انہوں نے بتایا کہ ہاں نماز پڑھی تھی اور ایک روایت میں دوسری روایت میں کہ اپنے عمر نے فرمایا کہ نبی کریم وسلم نے کعبے میں چار قتل پڑھی تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے وہ جگہ دکھلائیے کہ جس میں آپ نے نماز پڑھی تھی تو انہوں نے میرے ساتھ اپنا بیٹا بھیجا سالم اور انہوں نے مجھے وہ درمیان کا وہ توانا وہ پلر مجھے بتلایا جو اس بیم کے نیچے تھا جو صاحب یہاں سے ہے جنازے کا مسئلہ جنازے یہ روک دوں کیا یہ روک دیں تو ہندی کا حدیث کا صفح چوہتر سیونٹی فور اور باب نمبر چوراسی باب الجنا ابو حنیفہ حنیف ان القمان برعیدہ انبی قال, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من میت تن له الہو من الولد إلا أدخله الله تعالی الجن فقال عمر اب اسن فقال صلی اللہ وسلم او اسنان ابو حنیفہ القمہ سے اور وہ سلیمان ابن برعیدہ سے اور وہ اپنے القسیب سے برائدہ ابن الخصیب سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرنے والا جو بھی مرے اور اس کا انتقال ہو اور نہیں اور اس کے جو ہیں تین بچے انتقال کر چکے ہوں اس کی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالی اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے ان تین کی وجہ سے کہ تین بچے جو نابالغ کیونکہ بالغ ہونے کے بعد تو ان کو ان کا اثر نہیں پڑے گا باپ کے اوپر لیکن بالغ ہونے سے پہلے چونکہ وہ ماں باپ کے زیر تربیت ہیں اور ماں باپ سے ان کا وہ تعلق ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے انتقال کا زیادہ اثر ہوگا ماں باپ کے اوپر تو نابالغ بچے جو ہیں اگر وہ تین بر مر جائیں اس کی زندگی میں تو اللہ تعالی جنت میں داخل فرمائیں گے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کے یا رسول اللہ اگر کسی کے دو ہوں دو کا انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر دو ہوں تو بھی ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت ساتھ ابن معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر کسی کے ایک ہی ہو اس لیے کہ انہوں نے اپنا ان کا ایک ہی بچے کا انتقال ہوا تھا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر ایک ہو تو آپ نے فرمایا کہ اگرچہ ایک ہو تو وہ ایک دوسری جگہ روایت ہے اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نابالغ بچے کا ماں باپ کی زندگی میں انتقال ہونا وہ ان کے لیے سفارش کا اور مغفرت کا ذریعہ بن جاتے ہیں اسی واسطے جو بچے کے جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے اس میں دعا بھی یہی ہوتی ہے اللہ لنا فرتن وجال لنا اجرم و زخرن و جالحولنا شافیان و مشفران یہ دعا جو ہے بچے کے جنازے کی اسی واسطے کہ اللہ اس کو ہمارے لیے خوشی کا ذریعہ بنائیے مطلب یہ کہ آخرت میں اور اس کو ہمارے لیے اجر اور وہاں کے واسطے ذخیرہ بنا دیجئے اس کو اور اس, اس کو ہمارے حق میں سفارش کرنے والا بنائیے اور اس کی سفارش کو قبول فرما لیجئے یہ دعا بچے کے جنازے کی اسی لیے ہے کہ وہ اللہ سالہ سے سفارش کرے گا ابو حنيفه عن عبد الملك عن رجل من اهل الشام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انك لترى سقط محبطا له ادخل الجنه فيقول له لا حتى يدخل ابواه ملک سے عبد الملک ابن عمیر سے اور وہ ایک شخص سے جو اہل شام میں سے تھا وہ ان سے روایت کرتے ہیں اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ تو دیکھے گا آ, پیٹ سے گرے ہوئے بچے کو حیران اور پریشان وہاں تک تو آیا تھا وہ بچہ جو نابالغ ہے اور اس حدیث میں آیا کہ وہ بچہ بھی پیدا بھی نہیں ہوا سقط اسی کو کہتے ہیں کہ جو بچہ گر گیا حمل ساقت ہونا جس کو کہتے ہیں تو وہ حیران اور پریشان اس کو دیکھیں گے آپ یعنی قیامت میں یو لہو ات خل جن ان سے کہا جائے گا تو جنت میں چلا جا کیونکہ نابالغ بچوں کے تعلق سے وہ یہی ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے تو اس کو کہا جائے گا جنت میں جا وہ یہ کہے گا کہ نہیں میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرے ماں باپ جنت میں نہیں داخل ہو جاتے تو ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرمائیں گے قطخل انت و آب وا کا ماں باپ کو لے کے چلا جا اور ایک تیسری حدیث میں ہے اس میں یہ فرمایا کہ وہ ان کے کپڑوں کو کھینچتا ہوا جیسا ہوتا ہے نا بچہ چھوٹا سا ماں باپ کے کپڑے پکڑ کے کھینچتا ہوا چلتا تو اس طرح سے وہ ان کے, ماں ان کے کپڑوں کو کھینچتا ہوا یہ جرُ کا لفظ ہو جر صوبہ ہو کہ ان کے کپڑوں کو پکڑ کے کھینچتا ہو جنت میں لے کے جائے گا وہ بچہ ابو حنیف ان سلیمان ابن عبد الرحمن اب ان محمد ابن عبد الرحمن التستری ان بن سعید ان عبداللہ ابن ان ابی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اظامات العدو و اللہ علم شرن واسفحقی خیرن قال اللہ تعالی علیہ ملاقتی قط قبل تو شہادات اعبادی علا ابی و غفر تو علمی ابو عنیفہ سلیمان ابن عبد الرحمن دمشقی سے اور وہ محمد ابن عبد الرحمن تستری سے اور وہ يہ بن سعید سے اور وہ عبدالہ ابن عامر سے اور اپنے عامر بن ربیعہ ابن مالک سے اور وہ اپنے والد یعنی ربیعہ ابن مالک سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ وسلم نے فرمایا جب کسی بندے کا انتقال ہوتا ہے اور اللہ تعالی اس كى خطاؤں کو جانتے ہیں. شر سے مراد یہاں ہے اس کی برائیاں خطائیں اللہ اس کے خطاؤں کو جانتا ہے اور لوگ کہتے ہیں اس کے حق میں کہ بہت اچھا آدمی ہے جس کا انتقال ہوا اس کے حق میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بات بہت اچھا آدمی تھا بہت اچھا آدمی تھا حالانکہ اس کی کچھ خطائیں بھی ہیں جس کو اللہ جانتے ہیں تو اللہ تعالی فرشتوں کو فرماتے ہیں میں نے اپنے بندوں کی گواہی کو اپنے بندے کے حق میں قبول کر لیا اور میں نے اپنے علم میں جو میرے علم میں جو اس کی خطائیں اور گناہ تھے میں نے اس کو معاف کر دیا تو اپنے علم پر اللہ تعالیٰ اس روز فیصلہ نہیں فرمائیں گے کیونکہ مسلمانوں کی شہادت جو ہے ایک بندے کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اچھا آدمی تھا اسی واسطے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم فرشتے جو ہیں تم تو ہو گواہ آسمانوں کے اندر اور مسلمان جو ہیں وہ اللہ کے گواہ ہیں زمین کے اوپر تو مسلمان شہداء اللہ عل الد ہیں اور فرشتے شہداء اللہ علع السماء سما ہیں آسمانوں پر وہ گواہ گواہ ہیں اللہ کے بندوں کے حق میں اس واسطے جب گواہ جو مل کر کے گواہ دیں تو قاضی جو ہے پھر وہ اپنے علم پر نہیں فیصلہ کرتا وہ تو گواہوں سے ایک چیز پروف ہو رہی ہے اس پر فیصلہ دے گا تو یہی اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہوگا قیامت میں کہ اللہ کا علم جو بھی ہے اور وہ حق ہے تو اس لیکن فیصلہ شہادتوں پر ہوگا اسی بات سے حدیث میں آتا ہے کہ ایک جنازہ آپ کے سامنے سے گزرا تو آپ نے فرمایا وجبت پھر ایک اور جنازہ تھوڑی دیر کے بعد آیا آپ نے فرمایا وجبت لوگوں نے رس یا رسول اللہ آپ نے وجبت وجبت فرمایا کیا کس بات کے لیے آپ نے فرمایا وجبت کے معنی ہے کہ واجب ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ جب ایک جنازہ گیا تو لوگ اس کے پیچھے جو چل رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ بہت اچھا آدمی ہے بہت ہی نیک آدمی تھا بھلا آدمی تھا تو بڑا فائدہ پہنچتا تھا اس سے لوگوں کو یہ وہ تو میں نے جب یہ سنا تو میں نے کہا کہ وجبت جنت واجب ہو گئی اس واسطے کہ یہ شہادت دے رہے ایک شخص کے بارے میں ایک اچھا آدمی تھا جب دوسرا جنازہ کیا تو اس کے پیچھے لوگ کہہ رہے تھے بڑا غلط آدمی تھا بہت ہی پریشان کرتا لوگ اچھا ہوا چلا گیا تو میں نے یہ سن کر کے کہا کہ بجبت یعنی وجبت جہنم واجب ہو گئی اس لیے کہ لوگوں نے اس کے خلاف شہادت دے دی, دی دنیا ہی میں تو لوگوں کا اچھا اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس قرو محاسن موتا مرنے والوں کی اچھائیاں بیان کیا کرو اس واسطے کہ تم جو کچھ بیان کرو گے اللہ تعالی کے یہاں اس, اس کو قبول کیا جائے گا تم اچھی شہادت دو گے تو اس کے حق میں فیصلہ بھی اچھا ہی ہوگا تو اپنے اس مرنے والے بھائی کا جو ہے جس کا انتقال ہو چکا برائیاں بیان کر کے کیوں اس کو نقصان پہنچاتے ہو اب تو اس کا انتقال ہو گیا ابو حنیفہ ان اسماعیل ان ابی صالح ان ام قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من علیم ان اللہ له فهو لہ ابو حنیفہ اسماعیل سے ابو صالح سے اور وہ امانی سے روایت کرتے ہیں امہانی جو ابو طالب کی بیٹی یعنی آپ کی چیچاد بہن تھیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس بات کا علم حاصل کر لیا کہ اللہ اس کی مفرت فرمائیں گے وہ, وہ مغفور ہے اس کے مغرب اختیج آئیں گے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے گناہ کرتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ اے اللہ منس... میں نے گناہ کیا مجھے معاف فرمایا گناہ جب اس کی بات یہ نہیں آئی چھوٹا ہے بڑا ہے تو ہم یہ جی کہیں گے ہر طرح کا گنا گنا کرنے کے بعد اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ معاف فرما دے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا میرے بندے کو یہ بات معلوم ہے کہ اس کا کوئی رب ہے اور جو مغفرت فرماتا ہے میں نے اس کی مغفرت کر دی پھر وہ جب تک روکا رہتا ہے روکا رہتا ہے پھر کوئی گنا کرتا ہے پھر کہتا اے اللہ میری مغفرت فرما دے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا میرے بندے کو یہ بات معلوم ہے کہ اس کا کوئی رب ہے اور جو اس کے گناوں کو معاف فرماتا لہٰذا میں نے اس کو معاف کیا پھر کچھ دن کے بعد پھر گنا کرتا ہے پھر وہ یہ توبہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ پھر یہ فرماتے ہیں کیا میرے بندے کو یہ بات معلوم ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اس کے گنا کو بہتتا میں نے اس کو معاف کر دیا اس کے معنی یہ ہے کہ یہ نہیں کہ اس سے کوئی دروازہ کھولنا کرتے رہو گنا بلکہ حاصل یہ ہے کہ گناہ اگر ہو جائے تو توبہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اس کو ایزی لینا اس کو معمولی بات سمجھنا یہ غلط ہے اس لیے کہ توبہ کی طرف تو توجہ وہی کرے گا جس کو اس بات کا احساس ہوگا کہ میں نے جو کچھ کیا وہ غلط کیا اور جو توبہ نہیں کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یہ خیال ہے کہ میں نے کون سا ایسی بھاری بات کر لی ہے تو یہ اللہ کو ناپسند ہے اس لیے توبہ جو ہے وہ بہت اچھی چیز ہے ابو حنیفہ ان منصور انصالم اپنے اب الجاد انوید ابن نستاس انسعود انکال من من انتح ان ملا بوان بریر فمازاد ال کا فہو نافل تن ابو حنیفہ منصور ابن معتمر سے اور وہ سالم ابن اب سے اور وہ عبید ابن نستاد سے روایت کرتے ہیں اور وہ ابن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ سے انہوں نے کہا کہ سنت یہ ہے کہ جنازے کو اٹھایا جائے پلنگ کے چار جانب سے بے جانب اطراف سے اور اس سے مراد ہوگی چار جانب سے یعنی چار جانب تو دو ہوں گی مطلب یہ کہ چاروں کونوں سے اور جو اس پر اضافہ کرے گا وہ نافلہ کا مطلب یہ ہے کہ خیر میں زیادتی کا سبب ہوگا بات یہ ہے کہ جنازے کو کتنے آدمی اٹھائے یا کتنی طرف سے شواسے کا کہنا یہ ہے کہ دانے سے اور پینتی جو ہے وہاں سے اٹھ اس کو اٹھایا جائے ایک آدمی دائیں سے وہی کیا نام ہے سرہانے میں دائیں اگر کہا تو کا ایک آدمی سرہانے سے اور ایک آدمی ایک آدمی پائتی یہ ان کے نزدیک اچھا ہے اور ان کی دلیل ہے کہ ساتھ ابن ماز رضی اللہ عنہ کے جنازہ جو اٹھا کے لایا جا رہا تو وہ اسی طرح سے کہ سرہانے کا جو ہے وہ اپنے چونکہ سرہانے کی طرف چلیں گے تو اپنے کندھوں پر رکھے ہوئے اور اس کی پینتی جو ہے وہ اپنے سینے پر پیچھے ایک آدمی رکھے ہوئے اس طرح سے اٹھا کے یوں لے کے چل رہے تھے تو اس واسطے ان کے نزدیک جو ہے ترجیح اسی کو ہوگی فضیلت اس کو ہوگی کہ دو آدمی اٹھائیں حنفیہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ چار تو چار پائیں ہوں پلنگ کے تو چار پاؤں کو چار آدمی اٹھائیں یہ ان کا کہنا ہے اور علاوہ اور روایتوں کے جس میں سے ایک روایت یہ بھی ہے عبداللہ ابن مسعود کی اور وہ ایک اور روایت ہے ابو رضی اللہ عنہ سے ابو حر رضی, رضی اللہ عنہ کے الفاظ یہ ہیں کہ من حملہ اب جانب فقط قطع جس نے اس کو چار کونوں سے جنازے کو اٹھایا اس نے اس کا حق ادا کر دیا صحیح صحیح اس نے کام کیا یہ ابو رَر کی روایت ہے تو اس واسطے حنافیہ کا مسئلہ کہی ہے پھر اس میں مسلحت بھی سمجھ میں آتی ہے اور وہ یہ کہ جنازہ احتیاط کے ساتھ بھی جا سکتا ہے دو آدمی ہوں خاص طور پر جنازہ جو ہے بھاری ہو تو دو آدمیوں کے لیے اٹھانا مشکل ہو پھر وہ دو آدمی ضروری نہیں کہ وہ بڑے طاقتور ہی ہوں اگر کمزور سے ہوں تو اور مشکل ہو جائے تو اس سے بے حرمتی ہو سکتی جنازے کی چار آدمی اٹھائیں گے اس میں احترام بھی ہے اور احتیاط بھی ہے اور پھر ایک روایت بھی ان کی تائید کر رہی تو حنفیہ کا مسلک جو ہے وہ یہ کہ چار آدمی اٹھائیں اور فم آزاد کا فو نافرت اس میں ایک اور روایت میں یہ ہے کہ ہر جانب سے جب دس قدم کم سے کم چلیں تو ہر انسان کو دس نیکیوں کا ثواب ملے گا تو جب چار جانب چلے گا تو اس کے معنی یہ ہو گئے کہ دس دس قدم بھی چلے ہر جانب سے تو اس کو چالیس نیکیاں اس طرح مل جاتی ہیں اس سے مراد ایک فواز نافلہ جو اس سے زیادہ چلے گا تو وہ نافلہ ہوگا یعنی مطلب یہ نہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ دس قدم چل کے آدمی چھوڑ دے زیادہ بھی چل سکتا ہے زیادہ چلے گا تو زیادہ نہیں اس کو ملیں گی تو معلوم ہوا کہ جنازے کا اٹھا کر لے کے چلنا یہ بڑی ثواب کی بات ہے ابو حنیفہ ان علی ابن الکمر عن ابی عصیت ابن الوداعی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خراد فی جناز فرآ امراطن فعمر بہا فتور فلم لم فلما ابو حنیفہ علی الاقمر سے اور وہ ابو عطیہ الوداعی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں نکل کر آئے یعنی جنازے میں شرکت کے لیے آپ نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ جنازے کے ساتھ آ رہی تھی آپ نے حکم دیا کہ اس کو یہاں سے ہٹایا جائے فتوت اس عورت کو وہاں سے ہٹا دیا گیا تو آپ نے اس وقت تک تکبیر نہیں کہی جب تک کہ آپ نے اس کو نہیں دیکھ لیا کہ وہ چلی گئی ہے اس سلسلے میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت بھی ہے اور وہ مرفوع روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنازوں کے پیچھے چلنے میں عورتوں کے لیے کوئی اجر نہیں ہے اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بھی مرفور روایت یہ ہے ان کے الفاظ کے لئی سلی نسا جنازتی نصیب ان عورتوں کے واسطے جنازے میں کوئی حصہ نہیں ہے مطلب یہ کہ نہ ان کا اجر ہے نہ ان کا کوئی حصہ ہے اس میں دو حکمتیں معلوم ہوتی ہیں اس ممانعت کی ایک تو یہ ہے کہ عورتیں کمزور دل کی ہوتی ہیں تو وہ جنازے کو دیکھ کر کے ان سے بے برداشت ہوگا اور ظاہر ہے کہ وہ اس کا اثر پڑے گا کہ وہ روئیں گی چیخیں گی چلائیں گی چونکہ کمزور طبیعت کے ہوتی ہیں لہذا ان کو الگ ہی رکھا جائے ایک حکمت تو یہ ہے دوسری حکمت یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جنازے کو لے جانے کے واسطے سے گھر سے باہر نکلنا پڑے گا اور جب تک کہ کوئی سخت ضرورت نہ ہو اس وقت تک شریعت نے عورتوں کے لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں رکھا کہ وہ گھر سے باہر نکلیں سخت ضرورت میں مثلاً والدین سے ملنا ہے تو والدین سے ملنے کے لیے باہر جانا پڑتا ہے اگر ظاہر دوسر کے دوسرے گھر میں ہوں گے تو اجازت دی گئی ہے کہ عورت گھر سے باہر جائے اور اپنے پوری اسی شریعت کے مسا... احکام کی پابندی کرتے ہو اسی طرح حج کرنا ہے تو حج کرنا ہے تو ظاہر کے حج اپنے گھر میں بیٹھے نہیں ہوگا اس واسطے ضرورت ہے تو نکلنا ہوگا جب تک کہ کوئی واقعی طبعی اور شرعی ضرورت نہ ہو اس وقت تک عورت کو نہیں نکلنے دیا گیا یہ جنازے کا مسئلہ یہ ہے کہ بھائی اس جنازے کی نماز تو نماز پڑھنی ہے اور وہ نماز چاہے وہ عورت جائے گی یا نہیں جائے گی نماز تو پڑھ لی جائے گی مرد پڑھ لیں گے تو یہ کوئی سری ضرورت نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے عورت نکلے یہ دو باتیں ہیں دو حکمتیں جس کی وجہ سے اور آپ نے جو یہ سختی فرمائی اس لیے فرمائی تاکہ لوگ اس کی اہمیت کو سمجھیں ورنہ اگر آپ یہ سختی نہ فرما دیں تو پھر لوگ سمجھتے کہ ٹھیک ہے دونوں صورتیں درستیں جا بھی سکتی نہیں بھی جا سکتی اس لئے آپ نے سختی فرمائی تھا یہ مسئلہ معلوم ہو جائے اور عورتیں نہ نکلیں ابو حنیفہ عن حمد عن ابراہیم عن غیر واحد ان, ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جمع اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسألہم عن التکبیر قال لہم انظروا آخر جنازت کبرا علیہ النبی آخر جنازت کبرا علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوجدوہ قد کبرا اربعان حتہ قبیغ قال عمر فقبر اربان ابو حنیفہ حماد سے اپنے استاد حماد سے اور وہ ابراہیم نخائی سے اور وہ ایک سے زیادہ آدمیوں سے روایت کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جمع کیا اور ان سے پوچھا جنازے کی تکبیر کی تعداد کے بارے میں کہ کتنی تقبیریں جنازے میں اور انہوں نے کہا حضرت عمر نے ان, ان سے کہ دیکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جنازہ جو کوئی پڑھا ہوگا اس میں کتنی آپ نے تقبیریں کہیں تھیں یہ آخری چونکہ وہ آخری عمل ہوگا لہذا اس سے پہلے کا عمل جو اس کو نہیں دیکھیں گے چنانچہ ان سب صحابہ نے جو وہیں مشورہ کر کے اور ایک دوسرے سے پوچھ تاچھ کر کے اور جو نکالا وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چار تکبیریں پڑھی تھیں جنازے میں اور یہاں تک کہ آپ کا انتقال ہو گیا اس کے بعد اور کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ چار سے کم یا زیادہ کی بات رہی ہو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر حکم دے دیا تب تو جنازے کی چار تقبیر ہوا کریں یہ مسئلہ اصل میں اس لیے آیا ہے کہ حضرت حضیف رضی اللہ عنہ سے پانچ تک تق... حضرت ابن سیرین جو طابعین میں ہیں ان سے تین تقبیریں اور حضرت حضیف ابن المان سے پانچ تقبیریں ثابت ہیں اور عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے پر نو تقبیریں اور سات تقبیر ہیں اور پانچ تقبیر ہیں اور چار تقبیریں یہ عبداللہ ابن مسعد کی روایت میں اس سے یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ جب کئی تقبیروں کا ثبوت ہے تو آپ کا آخری عمل کیا ہے اسی کو لے لیں گے باقی کو چھوڑ دیں گے یہ تھی ورت عمر رضی اللہ عنہ کی کوشش کا حاصل اس لیے اما اربا چاروں کو کا امام ونیفہ امام شافہ امام مالک امام احمد ابن حنبل ان سب کا اتفاق اس پر ہو گیا کہ چار تکبیر ہوں گی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت عدم علیہ صلاحت وسلام کا جب انتقال ہوا تو فرشتوں نے جنازے کی نماز پڑھی اور انہوں نے چار تکبیریں پڑھی دی. اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ یہ آج سنتکم یہ تم جو ہے تمہاری سنت رہے گی آگے چل کر کے سنت ابنا یہ تمہارے اولاد کا یہی طریقہ رہے گا کہ وہ چار تقبیریں جنازے کی پڑھیں گے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ چار تکبیریں پہلے سے چلی آتی ہیں اور یہی زیادہ بہتر ہے اسی لیے ائمہ کا اس پر اتفاق ہے اور اس کی حدیث نمبر 8 بسم الله الرحمن الرحيم ابو حنيفه عن شيبان عن يحيى نبي سلمہ عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اذا صلى على الميت اللہ مفیل حینہ و میتینہ وغائبنا شاہدینہ وغا ابنا وصغیر ابو حنیفہ شہبان سے شہبان ابن عبد الرحمن سے اور وہ یا ابن اب کثیر سے اور وہ ابو سلمہ ابن عبد الرحمان ابن عوف سے اور وہ ابو رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میت پر نماز پڑھا کرتے تو فرمایا کرتے تھے اللّہ مغف الحینہ یعنی اس نماز جنازہ میں جو دعا مانگا کرتے تھے تو وہ یہ تھی کہ اللہ مغف الحینہ و میتینہ و شاہدینہ و غبینہ وصغیرنا و کبیرنا وضا کرنا و عنسانہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اے اللہ مغفرت فرما دیجئے ہمارے زندہ کی اور ہمارے مردہ کی اور ہمارے جو حاضر ہیں ان کی اور ہم جو غائب ہیں ان کی ہمارے چھوٹے کی ہمارے بڑے کی ہمارے مرد کی ہماری عورت کی تو یہ اس کا ترجمہ ہے اس میں کہیں کہیں اور روایتوں میں یہ اضافہ بھی ہے اللہ من آحیۂ تہ منا ف الاسلام ومن توفعی تحمّّہ فتو الفہل امان یہ اضافہ بھی ہے کہ اللہ ہم میں سے آپ جس کو زندہ رکھیں اس کو اسلام پر زندگی دیں اور جس کو آپ موت دیں اس کے ایمان پر موت دے دیں تو یہ الفاظ ہیں کہیں اس کے برعکس ہیں کہ مناحی تو منا فاہی ایمان الائیمان امن توفتمنا فتوف اسلام یہ دونوں طرح کے الفاظ آتے ہیں اور بھی کچھ دعا کے الفاظ ہیں مختلف روایتوں میں تو کوئی بھی ایک دعا مغفر اس کے لیے میت کے مغفرت کے واسطے اور سب اپنے سب لوگوں کے مسلمانوں کی مغفرت کے لیے دعا اس میں کی جا سکتی ہے اس, کا اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نماز جنازہ جو ہے وہ ہے ہی اصل میں مغفرت کی دعا کے واسطے اس لیے کہ اگر یہ نہ ہوتا تو خاص طور پر اہتمام کے ساتھ صرف دعا کی روایتیں نہ آتی ہیں کہ آپ کس طرح سے یہ الگ بات ہے کہ متعین کبھی آپ نے یہ دعا کی کبھی دوسری دعائیں کی ایسا لگتا ہے کہ زیادہ آپ یہ دعائیں کیا کرتے تھے تو بہرال حاصل اس کا یہ ہے کہ نماز جنازہ اصل میں دعائیں مغفرت ہی ہے یہ جو بعض جگہ اس کا کچھ رواج سا ہو گیا کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کا ہونا وہ نہ تو اس کا ثبوت ہے اور نہ اس کے, اس کے علاوہ یہ بات بھی ہے کہ بھئی جب وہ نماز جنازہ ہی دراصل دعائیں جنازہ اور اس میں وہ دعا مانگ لی گئی تو اس کے بعد اور کس چیز کی دعا مانگی جائے گی دعا اگر مانگنی ہے تو میت کے مغفرت کے لیے مانگنی ہے. میت کے مغفرت کے لیے تو نماز کے اندر ہی دعا مانگ گئی تو اس کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہے کہ نماز جنازہ کے سلام پھرنے کے بعد پھر الگ سے دعا مانگی جائے کسی حدیث میں بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے ابو حنیف عن القمان عن نے بریدہ عن ابی قال الاحید نبی صلی اللہ علیہ وسلم و اوقیدہ من قیب نصیب علیہ نصبا ابو حنیفہ القمہ سے القمہ ابن مرسد سے اور وہ سلیمان ابن برعیدہ سے اور وہ اپنے والد برعیدہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لہت بنائی گئی اور آپ کو قبلے کی طرف سے لیا گیا قبر میں اور پھر اس لحد کے اوپر کچی اینٹیں کھڑی کر کے لگا دی گئی اصل میں بات جو ہے وہ یہ ہے کہ قبر دو طرح سے بنتی ہے ایک کو تو کہتے ہیں شک اور دوسری کو کہتے ہیں ادھر کناروں کے اوپر کوئی چیز لگا دی اور اوپر سے مٹی ڈال دی بات سمجھائی نہیں بات مثال کے طور پر یوں سمجھیے کہ جیسے اس طرح سے تو قبر جو کھو دی گئی اندر سے تو کھودنے کے بعد وہ بیچ میں چھوڑ دیتے یہ جو جگہ بیچ میں ہے یہاں میت کو لٹا دیا ادھر ادھر کنارے ہو گئے تو اس پر کوئی چیز رکھ دی گئی اوپر سے مٹی ڈال دی یہ تو کہلاتی شک اور ایک کہلاتی لہد لہد یہ ہے کہ گڑا کھودنے کے بعد اور پھر ایک سائٹ سے ذرا اس کو نیچے سے اور مٹی نکال کر کے اتنا کہ اس کے اندر چلا جائے میت اس کے اندر میت چلی جائے سمجھ میں آیا نہیں بالکل سیدھی کھودی اس طرح سے ایسے دونوں طرف سے یوں کھودنے کے بعد اور پھر ادھر سے اتنا نکال دیا جائے کہ میت اس کے اندر چلی جائے اس کو کہتے ہیں اللہ حد تو شوافے کے نزدیک تو شک افضل ہے اور ان کے نزدیک جو ہے وہ روایت ہے عزرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی جس کو مسند صافی میں ہی نقل روایت کیا گیا ہے حانفیہ جو ہیں وہ لحد کی فضیلت کے قائل ہے اور اس ان کے پاس ایک دلیل تو خود ابن عباس کا یہ فرمانا ہے کہ اللہ دن و شک کو لے لہد ہم لوگوں کے واسطے اور شک ہمارے غیروں کے واسطے غیروں سے مراد یہ یہود وغیرہ کے ہاں شک ہوتی تھی تو مسلم ان کا فرمانے کہا سے ہے کہ بھائی ہم مسلمانوں کے یہاں لحت ہے ایک تو یہ حدیث ہوئی دوسری یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو قبر تیار کی گئی تھی اس میں یہی شکل تھی کہ وہ دونوں تھی اور صحابہ میں یہ تھا کہ بھائی یہ کس کو لیا جائے شک بنائے جائے یا لحت بنائی جائے تو یہ چھوڑ دیا گیا کہ بھئی ٹھیک ہے اللہ کے حوالے کر دو اور جو پہلے آ جائے گا مطلب یہ کہ کھودنے والے جو ہوتے ہیں ان کو بلوایا گیا ہوگا تو دونوں طرح کے لوگوں کو بلوایا بے شک والے بھی اور لحد والے بھی دونوں طرح کے جو پہلے آ جائے گا بس معلوم ہو کہ اللہ کی طرف سے وہی ہے تو پہلے جو آیا تو وہ لہد والا آ گیا لہذا یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لحد ہی تیار کی گئی شک نہیں اس کے علاوہ ایک اور یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی ہے کہ انہوں نے جو ایک میت کے لئے قبر کھودوائی تو اس میں لہد ہی کو رکھا تو ان ساری باتوں کی وجہ سے کھانا فیا جو ہیں وہ اسی بات کے قائل ہیں کہ لاہد جو ہے وہ افضل ہے یہ سارا مسئلہ اس صورت میں ہے جبکہ کسی جگہ کی مٹی جو ہے وہ ایسی ہو کہ اس میں دونوں شکلیں بن سکتی بعض جگہ کی بڑی چکنی اور سخت مٹی ہوتی ہے کہ سنبھال لیتی ہے لیکن جہاں کی مٹی میں ریت زیادہ ہوتا ہے وہ نہیں ٹھہر سکتی تو وہاں لحت بنے گی نہیں لحت بنے گی سے گر جائے گی اس واسطے اگر ایسی شکل ہو تو پھر یہ ہے کہ جو بھی اسی واسطے دونوں شکلیں اسلام کے توسو کے معنی یہی ہیں کہ اگر ایک ہی شکل متعین ہوتی تو مٹی مختلف جگہ کے مختلف ہوتی ہے تو پھر بڑی مشکل پیش آ تو اگر مٹی نہیں برداشت کر سکتی ٹھہرنے کو تو پھر سخی صورت بہتر ہوگی اس میں بھی پھر یہ ہے کہ بعض جگہ کی مٹی اور بھی زیادہ بھر بری ہوتی ہے اور اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ وہاں بعض جگہ ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ نمی زیادہ ہوتی یومٹ اندر تو اگر ایسی شکل ہو کہ میت کے جلدی خراب ہونے کا اور وہ بگڑنے کا یا پانی میں اس کے کفن کے جلدی خراب ہونے کا خیالوں ہو کو ادھر ڈالے تو ادھر فورن کفن خراب ہو جائے گا بعض دفعہ ہوتا ہے کہ جہاں پانی کا لیول ہائی ہوتا ہے مٹی زمین کے اندر تو ذرا کھو دیے تو تھوڑی دیر کے بعد پانی آ جاتا ہے بعض جگہ ایسی ہیں یا موسم کے لحاظ سے بھی برسات کے موسم میں خاص طور پر ہمارے ادھر کے علاقے میں نارتھ انڈیا میں یہاں کا نہیں لیکن نارتھ انڈیا میں جو دوبے کا علاقہ ہے اس میں یہی ہے کہ برسات کے موسم میں پانی کا لیول اوپر آ جاتا ہے قبر کھو تو تھوڑی دیر کے بعد پانی کی نمی آنے لگتی ہے اتنی جگہ میں تو ایسی اگر شکل ہو موسم کی وجہ سے یا مستقل تو وہاں تابوت کی جس کو یہ کیا گیسکٹ کہتے ہیں وہ اس کی اجازت دی جا سکتی ہے فقان نے اس کو اس کی اجازت دی ہے لیکن بے وجہ اور بے ضرورت ظاہر ہے کہ سنت طریقے کے خلاف ہی ہوگا سنت وہی ہے کہ میت کو اسی کفن کے ساتھ زمین کے حوالے مٹی کے حوالے کیا جائے اور وہ زیادہ سنت کے مطابق ہوگا بقدر ضرورت اور بمطابق ضرورت کوئی بھی شکل اختیار کی جا سکتی ہے تو ایک تو مسئلہ ہوا لہت کا کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لاہت تیار ہوئی دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جنازے کو قبر کے اندر کس طرف سے اتارا جائے یہ ایک مسئلہ ہے اس میں شبافے جو ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ سر کی طرف سے اتارا جائے سر کی طرف سے اتارے جانے کے معنی کیا ہوں گے شکل اس کی کیا ہوگی کہ یہ جیسے قبر مان لیجیے کھود دی گئی ہے جو بھی اس کا رخ ہے یہ پوری قبر ہے تو اس کے مطلب کیا ہوا کہ جنازہ جو ہے وہ اس کے قبر کی جو پینتی ہوگی اس طرف جنازہ اس طرح سے رکھا جائے کہ سر اس کا قبر کی طرف ہو تو قبر میں اترنے کے بعد کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو جنازے کو اس طرح سے اتارے ہیں کہ سر کے پل وہ جنازہ قبر کے اندر آئے اور اس کے بعد اس کو رکھ دیا جائے یہ ہے ایک صورت شواف اسی کو لے رہے ہیں ہنفیات جو ہیں وہ اس شکل کو لے رہے ہیں کہ قبلے کی طرف سے لینا اس کا مطلب کیا ہوا کہ جیسے یہ قبر ہے اور قبلہ ادھر ہے تو جنازہ جو ہے ادھر لا کے رکھا جائے قبر کے اندر اترنے والے اس طرف سے یوں لے لیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ہے کہ آپ کو جو لیا گیا وہ قبلہ کی طرف سے لیا شبافے کے پاس جو دلیل ہے وہ ہے وہ جو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سر کی طرف سے لیا گیا یعنی قبر کی پینتیس جنازہ رکھا گیا اور سر کی طرف سے یوں اس طرح اتارا گیا جو میں نے پہلے شکل بتائی تھی کہ یہ یہ قبر ہے تو اگر رکھا کر جنازے کو اور سر کے بل اس طرح سے نیچے اتارا گیا یہ ابن عباس کی حدیث ہے تو جہاں تک یہ امام بنیفا جو حدیث لا رہے ہیں یہ مختلف کتابوں میں قبلہ کی طرف سے لینے کا اور حنفی فہاں یہ جواب دیتے ہیں کہ اگر اس حدیث کو صحیح بھی مان لیا جائے کہ جو ابن عباس رضی اللہ عن کیے جس کو شوافیں لے رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ بالفظ اگر وہ حدیث صاحب بھی ہو تب بھی وہاں ایک مجبوری ہوئی نبی کریم صلی اللہ علام کو دفن کیا گیا آپ کے حجرائے میں حجرائے عائشہ میں اور آپ کی قبر شریف جو ہے وہ قبل کی دیوار سے ملی ہوئی ہے سمجھیے آپ یہ پورا حجرہ ہے قبلہ اس طرف ہے تو اگر جن لوگوں کو وہاں حاضری کے سارت ملی ہے ان کو معلوم ہوگی یہ بات کہ مثلاً اگر اب قبیلے کی طرف پشت کر کے اور آپ وہاں سلام پڑھنے کے لیے اور پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو پہلے تو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کا سامنا اس کے بعد ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قبر کا سامنا پھر ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قبر کا سامنا یہ شکل ہے وہاں تو اندر کیا شکل ہے اندر یہ ہے کہ یہاں تو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور جہاں آپ کے پیر پیر مبارک ہوتے ہیں وہاں سے تھوڑا سے ادھر کو ہٹا ہوا یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قبر اور جہاں ان کے پہتی آتی ہے اس سے تھوڑا سے ادھر کو ہٹ کر کے وہاں سے ان کا سرانت شروع ہوتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سمجھے ہیں تو ایک یوں ہوا, یوں ہوا پھر یوں ہوا پھر یوں ہوا ایسے ہیں تو آپ کے قبر شریف جو ہے وہ قبلے کی دیوار سے مشکل سے ایک دو فٹ کا فاصلہ ہے اس لیے ہنفی فقائے کہتے ہیں کہ اگر وہ حدیث کو۔ قبلے کی طرف سے اتارا گیا تو مجبوری یہ تھی کہ وہاں دیوار تھی اگر یہ نہ ہو تو پھر ہر کام جو ہے وہ اس میں قبیلے کو فضیلت ملی ہوئی ہے تو یہاں میت کو اتارنے میں فضیلت اسی کو ہوگی تو حاصل یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں بحث فضیلت کی ہیں یہ مطلب نہیں کہ آپ سیرانے سے نہیں اتار سکتے پینتی سے نہیں اتار سکتے ادھر سے نہیں اتار سکتے ادھر سے نہیں اتار سکتے فضیلت کی بات یہ ہے کہ قبیلے کی طرف سے اس کو اتارا جائے اب یہاں چونکہ عجیب مسئلہ یہ ہے کہ صاحب وہ آہ آہ کچھ تو ممکن ہے مٹی کا اثر ہو یا کیا ہے وہ گیس کٹ کی وجہ سے وہ اتنا بو اور پھر یہ کہ بھئی کہیں یہ نہ ہو جائے کہیں گر نہ جائے کہیں فرانا ہو جائے کہیں اوہ سو نہ کر دے کوئی ان سارے چکروں میں مشینوں کے حوالے اور ہم کھڑے دیکھتے رہتے ہیں حالانکہ ان ساری چیزوں کو اپنا دفاع کر کے جو سنت ہے جو ثواب جن چیزوں میں ملنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے لیے اور اس میں جو ہے بلکہ وہ جو امام شافر کی جو دلیل ہے کہ وہ جو قبلے کی طرف ہنفیہ کی جو دلیل ہے قبل کی طرف سے لینے کی ایک تو یہ کہ آپ کی میت اسی طرح ہوئی پھر ایک اور حدیث میں یہ کہ آپ کو رات میں ایک میت تھی اور آپ تشریف لے گئے اور آپ خود قبر کے اندر اترے اور قبلے کی طرف سے اس میت کو آپ نے لیا اور اپنے ہاتھوں سے اس کو آپ نے میت کو اتارا اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تم پرہم فرمائے تم اللہ کے خوف میں بہت زیادہ رونے والے تھے اور قرآن شریف کی بہت تلاوت کرنے والے تھے اس میت کے لیے آپ نے دفن کرتے وقت تو آپ کا خود قبر کے اندر اترنا اور میت کو اپنے ہاتھوں سے دفنانا اس کے معنی کوئی تو فضیلت ہے کوئی تو ثواب کی بات ہے تو اس لیے یہ چیزیں ہیں جس کو ہم لوگوں کو ذرا سا تھوڑا ارے ان ساری باتوں سے کہ ہم ہر چیز کو دہن پر ہی بٹھا لیتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا کی بات پہلے دماغ میں آتی ہے ہمیں اس, اس کے امکانات کو سوچنا چاہیے کہ بھئی یہ صورت ممکن ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی کہ ہم یہاں اس کی اجازت لے لیں کہ ہمارے ہاں کہ میت جو ہے وہ اپنے مسنون طریقے پر دفن ہو تو وہ اگر ہو جائے تو بہت اچھا ہے میں نے سنا ہے کہ بعض اور جگہ اسی ملک میں اس طرح کی اجازتیں لے لی گئی ہیں اچھا تو اب بچنا تو چاہیے مطلب ممنوع کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ حرام ہے اور ناجائز ہے اگر کوئی زندہ ہو تو اس کے اوپر چڑھ کے جائیں گے جیسے نہیں جاتے اسی طرح سے کوئی کہیے کہ جس کو اس بات کو جیسے اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ بھائی کسی آدمی کے اوپر چل کے جائیں یہاں تک کہ اس کے اوپر پلاگنے کو بھی برا سمجھتے ہیں زندہ آدمی اگر لیٹا ہوا ہے تو آپ یہ نہیں کریں گے کہ اس کے اوپر سے کے جائیں ان ساری چیزوں کو اخلاق کے خلاف اور ادب اور شائستگی کے خلاف سمجھا جاتا ہے کوئی صورت وہاں بھی ہے کہ بھئی خبر ہے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں اس کی, کی،, کی،, کی میت ہے اب کس حالت میں ہم کو اس سے کوئی مطلب نہیں اس کی ہڈیاں ہیں یا اس کی خیال ہے لیکن بہرحال جب ہم نے یہ اس جگہ سفر کیا ہے تو وہاں یہ اس کے ساتھ وہ معاملہ تو کرنا چاہیے کہ وہ مجبوری اگر ہو کہ بچنے کی صورت مجبوری نہیں ہے ہے نہیں معلوم ہے کہ یہاں قبر ہے مجبوری پیش آ گئی کہ ہٹنے کی صورت ہی نہیں تو کیا کرے گا آگے تو بتا ہی جیسے کوشخص آ... اگر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو کہا جاتا نہیں کہا جاتا کہاں سے ہٹ جاؤ تو وہ نصیب علیہ اللہ وہ کی جو صورت تھی کہ اس میں جب میت کو اندر پہنچا دیا گیا تو پھر اور بند کرنے کی شکل کیا ہے کہ اس میں کچی اینٹیں اس طرح کھڑی کی جاتی ہیں پکی نہیں کچی اینٹیں کھڑی کرنے کا لبن کچی اینٹ کو کہتے ہیں سو میں نے جیسے بتایا تھا کہ یہ قبر تھی اندر جو لہت بنائی گئی تو وہ میت کو اندر اس میں پہنچا کر اس کو ہمارے بغلی قبر بھی کہتے ہیں یا بغلی قبر تو وہ بغل جو بنائی گئی ہے وہاں میت کو اندر پہنچانے کے بعد اب جو ہے وہ کچی اینٹیں کھڑی کر دی جائیں تاکہ مٹی جو ہے وہ اندر نہ جائے یہ ہے ونوسیبہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بغلی قبر کے اندر لٹا کر اور پھر اس پر کچی اینٹیں کھڑی کر دی گئی ابو حنیفہ عن القم عن رجل عن ساد بن عباد قال قال رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم اذا وضع المؤمن في قبره اتاہ الملک فا اجلسه فقال من ربک فقال, فقال, فقال اللہ قال وما نبیك قال محمد قال وما دینك قال الاسلام قال فا يفسح له في قبره ویرا مقعده من الجنہ فإذا كان ويرا مقعده من الجنه فاذا كان كافرا اجرسه الملك فقال من ربك فقال ها لا ادري كالمضل شيئا فيقول من نبيك فيقول ها لا أدري كالمضل شيئا فيقال ما دينك فيقول ها لا ادري كالمضل شيئا فيضيق عليه فيضيق عليه قبره ويرا مقعده من النار فی الد ربہ ثم یسما کلوسین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ما يشاء. ابو حنیف القامہ سے اور وہ ایک شخص جو اور وہ صاحب جو ہیں وہ ساتھ اپنے عباد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن کو اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے مومن جب کا لفظ کہا جائے گا مراد اس سے یہ ہے کہ مومن صالح نیک آدمی تو ایک فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اس کو بچھلاتا ہے قبر اس میت کو پھر اسے کہتا ہے کہ مرربک تیرا رب کون ہے وہ کہتا اللہ پھر وہ فرشتہ کہتا ہے تیرا نبی کون ہے تو وہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ فرشتہ کہتا ہے تیرا دین کیا ہے تو وہ کہتا ہے اللہ تو آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے اب وہ قبر ہمارے لحاظ سے تو اتنی کی اتنی ہے جو گڑھا کھودا کیا تھا مگر وہ اب قبر جو ہے وہ اس کے لیے تو ایک مستقل عالم بن گیا ہے اس کے لحاظ سے ہمارے لحاظ سے وہ گڑھا ہی ہے ہمارے لحاظ سے یہ نہیں ہوگا کہ وہ کوئی مستقل ایک میدان بن گیا لیکن جہاں تک اس کے لحاظ سے اب وہی وہ گڑھا جو ہے وہ ایک نہایت وسیع جگہ بن جاتی ہے فیوب صاحب لہوفی قبر اس کے واسطے قبر میں کشادگی کر دی جاتی ہے وہ ست اور اس, کا, اس, اس کے ٹھکانہ جو جنت میں ہوگا وہ ٹھکانہ اس کو دکھایا جاتا ہے فریدا کا کافرن اور اگر وہ میت جو ہے وہ کافر کی ہے تو فرشتہ اس کو بٹھلاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تیرے رب کون ہے تو وہ کہتا آہ آ مجھے نہیں معلوم لہادری کل مدل نشین اور وہ اس طرح سے پریشان ہو کر کے در ادھر دیکھتا ہے کسی چیز کو تلاش کر رہا ہے کھوئی گئی کوئی چیز یعنی پریشانی میں جیسے آج میں کہتا ہے کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کہے وہ اس کو معلوم نہیں تو وہ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم ہاں کل اللہ ادری فیقول اسی طرح پھر وہ کہتا ہے کہ تیرا نبی کون ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ آہ میں نہیں جانتا جیسے کہ کوئی چیز کھوئی گئی ہو تو پریشان ہو کر کے وہ یہ بات کہتا فیقول مادین فیقالمادین اس سے کہا جاتا ہے تیرا دین کیا ہے پھر وہ یہ کہتا ہے کہ آہ میں نہیں جانتا اور حالت اس کی ہو جاتی ہے کہ جیسے وہ پریشان ہے کسی چیز کو تلاش کرنا چاہتا ہے فبیق والی قبر اس کی قبر کو اس پر تنگ اور تنگ کر دیتے ہیں جو تھی قبر وہ اتنی بھی نہیں رہتی اور تنگ ہو جاتی ہے اور اس کو اس کا ٹھکانہ جو جہنم میں ہوگا وہ ٹھکانہ اس کو دکھایا جاتا ہے اور اس پر ایک مار جو دی جاتی ہے در بتن وہیں سے اس کی پٹائی اور ٹھکائی شروع ہوتی تو فرماتے ہیں کہ اس پر ایک مار ایسی دی جاتی ہے کہ وہ اس مار کی آواز جو ہے اور اس کے چیخنے پکارنے کو ہر چیز سنتی ہے سوائے جنات اور انسان کے ان کو نہیں سنوایا گیا تو یہ تو اللہ کی قدرت میں ہے نا کہ آواز تو ایک ہے مگر جس کو سنوانا ہے اس کو سنوا دیں جس کو نہیں سنوانا نہیں سنوانا ہے جنات اور انسان کو آواز نہیں سنوائی جاتی کیوں اس واسطے کہ جس چیز کو پردے میں رکھنا ہے تو اس کو پردے میں رکھنا ہے اگر وہاں کے اس عالم کی باتوں کو یہاں کھول دیا جائے تو وہ مسلحت جو ہے کہ غیب غیب میں رہے وہ مسلح ختم ہو جاتی جس نے اس عذاب کو دیکھ لیا بھلا بتائیے اس کے بس کا ہے کہ پھر وہ کیا نام ہے اپنے اختیار کو استعمال کر کے حق اور باطل میں سے کسی ایک کو چوز کرے گا وہ تو مجبور ہو گیا تو اس لیے عالم غیب کو عالم غیب ہی میں رکھا گیا تاکہ انسان اپنی عقل کو استعمال کر کے ہی دو راستوں میں سے ایک راستے کو استعمال کرے اس لیے جنات اور انسان کو وہ آواز نہیں سنوائی جاتی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی جیسا کہ آپ کا معمول مبارک تھا کہ جب کوئی بات آپ ارشاد فرماتے اور قرآن شریف میں اس کا کوئی اشارہ ملتا تو آپ وہ بات فرما کے قرآن کی وسعت کو پڑھا کرتے تھے آپ جیسے مثال کے طور پر کسی تقریر کرنے والے کو دیکھیں تو تقریر کرنے والا تقریر کرتے ہوئے کیا کرتا ہے وہ کوئی حدیث کوٹ کر دیتا ہے یا قرآن شریف کی کو کوٹ کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کوئی بات فرماتے اور قرآن شریف کی کوئی آیت اس کی طرف اشارہ کرتی ہوتی تو آپ اس آیت کو پڑھتے تو یہاں بھی آپ نے اس آیت کی تلاد فرمائی یو سبۃ اللہ الدین آمن و بالقول فل حیات دنیا و فی الآخر وعیبۃ اللہ ظالمین وائشہ سور سورہ رات کی تیرویں سپاہ رہے کی ہاں سورہ رات کی آیت ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ ایمان والوں کو سبات اور جماع عطا فرماتا ہے قول ثابت کے ذریعے سے القول ثابت سے مراد ہے کلمہ دنیا میں انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا اللہ سبحانہ و تعالی ان کے کہنے اور اس پر جو ان کا یقین تھا اس یقین اور اس کے ساتھ جو ان کا تعلق اور رشتہ اس کلمے اور اس کی حقیقت کے ساتھ زندگی میں رہا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اس کو سبات عطا فرما دیتے ہیں فرماتے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی اب آخرت حالانکہ دوسرا عالم ہے لیکن اس کے باوجود دنیا میں یہ شخص ایمان کے ساتھ جس طرح اپنے رشتے کو مضبوط رکھے ہوئے تھا اس کا اثر اللہ کی طرف سے یہ مرتب ہوتا ہے کہ وہاں بھی وہ کلمہ جو ہے اور اس کی حقیقت اس کے ذہن میں پھر سے لوٹا دی جاتی ہے اب اس سے جو سوال کیا جاتا ہے وہ اس کلمے کی روشنی میں جواب برابر دیتا ہے وحب اللہ ظالمین اور اللہ ظالموں کو جو ہے وہ اللہ میاں بھٹکا جاتے ہیں ایسا نہیں کافر نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ اللہ ایسا نہیں ہے سنا تو ہوگا کون آ... کافر وہ ہے کہ جس نے اللہ کے کی... کا نام نہیں سنا ہے زندگی میں یا کون کافر وہ ہوگا لکھا پڑا کہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں سنا ہوگا لیکن وہاں آخر اس کے زبان پر کیوں نہیں آتا اسے نہیں آتا کہ اس نے اپنا رشتہ نہیں رکھا اللہ اس کے ذہن سے اس کو ہٹا دیتے ہیں یہ ہے اللہ کا اس کو بھٹکانا اللہ تعالیٰ بھٹکا دیں گے ظالموں کو تو جس طرح دنیا کی زندگی میں اس نے اپنے ارادے سے اللہ سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ نہیں رکھا آخرت میں وہ ارادہ بھی اگر کرنا چاہتا تو وہ نہیں کر سکتا اللہ نے اس کے ذہن سے اس بات کو ہٹا دیا ہے وہ یفر اللہ عمائشہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں اصل میں حاصل یہی ہوا کہ اپنی آخرت کو کیسے بنانا چاہتے ہیں اپنی قبر کی زندگی کو کیسے بنانا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے اختیار میں نہیں ہمیں نہیں معلوم کس طرح ہوگا وہ ہم اس, اس لحاظ سے اختیار میں ہے کہ ہم دنیا کی زندگی جیسے گزاریں گے ویسے ہی ہماری برزخ ہوگی اور جیسی برزخ ہوگی ویسی ہماری آخرت ہوگی یہ اس قرآن شریف اس آیت کے سایت کے بھی یہی ہے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تموتون کما تہیون وہ تہون کما تموتون تمہاری موت اس حالت میں ہوگی جس حالت میں تم نے زندگی گزاری ہے اور پھر دوبارہ زندہ جو کیے جائیں گے وہ اس حالت میں زندہ کیے جائیں گے جس حالت میں موت ہوئی ہے تو آخرت کیسی ہوئی جیسی برزخ اور برزک کیسی جیسی دنیا کی زندگی اس واسطے انسان کو اپنی زندگی ہی میں اپنے آگے تک کے گویا کا یہ سفر اور منزل کو متعین کرنے کا اختیار دیا گیا ہے وہ یہاں رہتے ہوئے کر سکتا ہے یہ جو خبر میں جیسے میں نے کہا کہ اس کو یاد آتا ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے میں نے اس کو پہلے بھی ایک مثال دی تھی اس کی ایک مثال سمجھ لیجیے کہ جیسے ایک آدمی اگر اپنے ہوش ہواس کے حالت میں جیسی باتیں کرنے کا عادی ہوتا ہے جب اس کے ہوش ٹھکانے نہ ہوں تو ویسی بات کرتا میں نہیں اگر گالیاں دینے کی عادت ہے ہوش میں آپ یقین کریں کہ بے ہوشی میں گالیاں ہی دے گا پاگل ہو جائے دیوانہ ہو جائے گالیاں بکے گا لیکن اگر دیوان اگر اس نے ہوش کے عالم میں اچھی باتیں کہتا تھا قرآن شریف پڑھتا تھا اللہ اللہ کرتا تھا یہ سارے کام ہوش کے زمانے میں کرنے کی عادت رہی ہے عادت ہونی چاہیے تو اس کی بے کے عالم میں بھی وہ اس کے جو حص جو ہے چھٹی جو اس وقت کام کرتی ہے اس وقت جو ہے وہ اس کے منہ سے قرآن شریف کی آیتیں اور کلم اور نماز یہ ساری چیزیں نکلتی بھی ہوں تو جب ہم دنیا میں یہ تماشا دیکھتے ہیں تو کیوں سمجھنا مشکل ہو جائے گا اب یہ کہ صاحب قبر میں وہاں اس افرا تفریق کے عالم میں اس پریشانی کے عالم میں وہاں اس کو کیسے چیزیں یاد آ جائیں گی اس لیے کہ زندگی میں اس کی عادت اس کو پڑی ہوئی تھی ابو حنیف ہو گیا جی ابو حنیف اسماعیل نبی صالح انہانی عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی القبر سلاس سؤال عنی اللہ تبارک و تعالی و درجات فی الجنان و قراءة القرآن عند رأسك ابو عنیفہ اسماعیل سے اور ابو صالح سے اور امہانی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے نقل کیا آپ نے فرمایا قبر میں تین چیزیں ہوں گی ایک تو اللہ و تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے سوال ہوگا جو پچھلی حدیث میں گزر چکا ہے کہ فرشتے آ کر اٹھائیں گے اور پوچھیں گے مربک مر وہ مادینک و من نبی تو وہ ایک سوال ہوگا یہ مطلب نہیں صرف اللہ کے بارے میں سوال ہوگا منصاحی ہے کہ سوال ہوگا ایک چیز تو یہ ہے دوسری چیز یہ ہے کہ جنت میں درجات ہوں گے مومن کے لیے اور قبر میں اس لیے فرمایا کہ قبر ہی میں پتہ چل جائے گا کہ یہ جنت میں جانے والا ہے یا جہنم میں جانے والا ہے قبر سے پتہ چل جائے گا کیونکہ قبر کے سوال و جواب جو ہیں وہ اس بات کو بتلا دیں گے اور اسی واسطے وہیں اس کی قبر کو کشادہ کر دیں گے اور یہ بتلائیں گے کہ یہ تیرا مقام جنت میں یہ ہے جنت بھی اس کو دکھلا دیں گے تو جنت کے درجات اور قرعت القرآن دراسق تیرے سر کے پاس قرآن شریف کا پڑھنا یہ بات اس حدیث میں آئی ہے اس پہ محدثین مختلف امکان ظاہر کرتے ہیں ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرشتے کو مقرر فرما دیں گے کہ جو اس کے سر کے پاس بیٹھ کر کے وہ قرآن شریف پڑھتا رہے گا اور وہ قرآن شریف کا پڑھنا جو ہے وہ اس کا مقصد وہ نہیں ہوگا جو ہم لوگوں کا ہوتا ہے کہ اس آلے سے واب کرنا بلکہ اس کا مقصد یہ ہوگا کہ قرآن شریف پر اس نے عمل کیا جس کی وجہ سے یہ جنت کا مستعق ہوا تو قرآن شریف سے محبت نہ ہوتی تو قرآن پڑھتا کیسے تو جس چیز سے اس کو زندگی بھر محبت رہی ہے وہ چیز اس کو پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی رہے گی تاکہ اس کو اس کی خوشی حاصل ہو اس کے ساتھ ایک اور بھی بات ہے اور وہ یہ کہ جس طرح سے ہر چیز کی حقیقت اس دنیا میں ہر ایک آدمی پر نہیں کھلتی بلکہ اس عالم میں کھلتی ہے اسی طرح واقعہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی حقیقت بھی ہر آدمی پر اس دنیا میں نہیں کھلی ہے اور حکیم کی جو عظمت ہے اور اس کی نورانیت ہے جس سے کہ ایک صاحب ایمان دل کو نور ملے اور اس کی روح کو بالید کی اور لذت ملے وہ بات جو ہے وہ اس دنیا میں اول تو ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتی اور ہوتی ہے تو وہ اس انداز میں نہیں کہ جو اس پیمانے پر نہیں کہ جو اس کا حقیقی مرتبہ اور پیمانہ ہونا چاہیے تو اس عالم میں پہنچ کر کے چونکہ حقیقتیں کھل جائیں گی نماز ہم یہاں پڑھتے ہیں نماز کی حقیقت یہاں نہیں کھلتی وہاں کھلے گی نماز کیسی عدیم الشان چیز ہے روزے کی حقیقت یہاں نہیں کھلتی اگرچہ حدیث میں بتلا دیا گیا ہے کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ خاص روزے داروں کے لیے ہوگا باب الریان اور اسی واسطے اللہ تعالی نے فرمایا کہ آآ آآ ہر عمل جو ہے وہ انسان کے اپنے لیے ہے لیکن روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا روزے کی حقیقت یہاں نہیں کھلتی ان سب کے باوجود آخرت میں کھلے گی وہاں پتہ چلے گا کہ روزہ کتنی بڑی نعمت تھی اسی طرح قرآن پاک کے الفاظ کی نورانیت اور اس کے اندر جو اللہ کی معرفت چھپی ہوئی ہے الفاظ میں وہ اس دنیا میں کھلتی نہیں ہے وہ آخرت میں کھلے گی تو اس سے اس کی روح کو جو ہے وہ لذت حاصل ہوگی اس لذت کو پہنچانے کے لیے اور اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے قرآن شریف کی قراعت ہوگی تو ایک تو یہ ہے کہ فرشتہ پڑھے گا دوسرا بعض ذرات کا کہنا یہ ہے کہ خود قرآن اس کے سرانے آ جائے گا جیسا کہ اور وہ وہ قرآن اپنے سے اس کی قراعت ہوگی یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی ٹیپ ریکارڈر چل رہا ہے ٹیپ ریکارڈر کا چیز ہے ایک سائنس نے ایجاد کی وہ چل رہا ہے اس میں سے آواز نکل رہی آپ سن رہے ہیں کون بول رہا ہے تو ہم یوں تھوڑی یوں ہی کہیں گے کہ بھائی ٹیپ ریکارڈر کی آواز ہے تو اگر یہاں یہ غیر جاندار چیزیں جو بے جان چیزیں ہیں اگر ان میں کسی طرح سے یہ شکل ہو جاتی ہے کہ وہ بولنے لگتی ہیں اس میں سے آوازیں آتی ہیں تو جو قرآن دنیا میں پڑھا گیا ہے اس کو وہاں مجسم کراط بنا کر کے اللہ تعالیٰ قبر کے پاس کہ وہی جس انسان نے قرآن بھی پڑھا ہے قرآن خود وہاں اپنے قراد کر کے اس کو سنوائے گا یہ دوسرے معنی ہیں جو علماء نے بتلائے ہیں ابو حنیفہ انقمہ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں بھی ہے آپ نے فرمایا کہ جب قبر میں انسان لٹا دیا جاتا ہے تو اب اس کے ساتھ نمازیں بھی ہیں اس کے ساتھ روزے بھی ہیں اس کے ساتھ زکوۃ بھی ہے اس کے ساتھ قرآن شریف سے جو وابستگی وہ بھی ہے تو قبر میں ہر چیز جو ہے وہاں اس کے پاس آ جاتی ہے دائیں طرف نماز آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں ادھر سے کوئی بھی اس کو آفت نہیں پہنچنے دوں گی اس لیے کہ میرے ساتھ اس کا تعلق رہا ہے زندگی بھر اب میں اس تعلق کو نبھاؤں گی اور میں کوئی آفت ادھر سے نہیں آنے دوں گی بائیں طرف روزے آ جائیں گے تو وہ کہیں گے میں پروٹیکٹ کروں گی اس کا اس لیے کہ اس نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں میری خاطر اب میں اس کو تکلیفوں سے بچاؤں گی پیروں کی طرف زکوت آ جائے گی معلوم ہوا اس سے مال کی حقیقت یہ ہے کہ پیروں کی طرف چلے جائے تو زکوٰۃ وہاں آئے گا اور کہے گا کہ میں ادھر سے میں اس کے حفاظت کروں گا اور سر کی طرف قرآن آ جائے گا اور قرآن کہے گا کہ میں ادھر سے کوئی آفت نہیں آنے دوں گی تو مختلف حدیثوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن شریف جو ہے وہ سر کی طرف ہوگا قبر میں ابو حنیف عان القمان بریدہ برعیدان نبی قال خرج نامہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازتین فعت قَبْرَ, قبر ام ہی فجا وہ ویب کی اشد البکا حتیہ کال قلنا یا رسول اللہ کال استاذ قبر امداد فعضی وسطن تو ابو حنی فا القامہ سے اور اپنے برعیدہ سے اور اپنے والد برعیدہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں نکلے آپ اپنی والدہ کی قبر پر تشریف لے گئے تو اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آپ ایک اور ہم سے ہٹ کر کے آگے بڑھ گئے ہم لوگ جہاں قبر پر کھڑے ہوئے تھے وہاں سے آپ ہٹ کر آگے بڑھ گئے اور ایک قبر کے پاس پہنچے اور وہاں جا کر کے آپ تھوڑی دیر کے بعد رونے لگے اور بہت روئے بہت روئے وہ یہاں کے آگے بڑھے کے لفظ نہیں ہے تو آپ اپنی والدہ کی خبر کے پاس پہنچے اور وہاں آ کر کے آپ بہت روئے یہاں تک کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے آپ کے سینے میں سے دل نکل جائے گا رونے کی حالت آپ کی ایسی ہو گئی تو ہم نے عرض کیا یار رسول اللہ کس بات کی وجہ سے آپ روئے ہیں آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کی قبر کی محمد ام محمد کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی تھی تو مجھے اجازت دے دی گئی کہ اپنے والدہ کی قبر کی تم زیارت کر سکتے ہو پھر میں نے اجازت مانگی صفات کرنے کی مجھے انکار کر دیا روک دیا گیا کہ اپنی والدہ کی قبر کی تم وہی اپنے والدہ کی سفارش نہیں کر سکتے یہ ایک اس کے دوسرے رواج میں پڑھ لیں پھر میں بتاتا ہوں وہ فی روایت قال استعزن النبي صلى الله عليه وسلم ربه في زيارة قبر أمه فآذن له فانطلق وانطلق معه المسلمون حتى انتهوا إلى قريب من القبر فمكس المسلمون ومضى النبي صلى الله عليه وسلم فمكس طغيرا ثم, ثم اشتد بقاؤه حتى ظننا أنه لا يسكن فأقبل وهو يبكي فقال له عمر ما أبكاك يا نبي الله بأبي أنت, أنت وأميه کال استادن فی زیارت قبری امی فاضی علی وستاً فی صفا فبا فقی تو رحمت و بک المسلم صلی اللہ وسلم ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے اپنی والدہ کے قبر کی زیارت کی اجازت مانگی تو اللہ تعالی نے ان کو اجازت دے دی تو آپ تشریف لے گئے اور مسلمان بھی آپ کے ساتھ گئے یہاں تک کہ قبر کے قریب پہنچ کر کے آپ رک گئے تو مسلمان بھی ٹھہر گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے اور وہاں کافی دیر تک آپ ٹھہرے رہے قبر کے پاس پر آپ کا رونا بہت بہ گیا یہاں تک کہ ہم کو خیال ہوا کہ اب ان کا رونا نہیں ٹھہرے گا نہیں روکے گا تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اس حالت میں کہ آپ روئے چلے جا رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارس کیا کیوں آپ روئیں یا اللہ کے نبی ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں تو کس وجہ سے آپ روئیں آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی تھی اس کی اجازت مجھے دے دی میں نے اجازت مانگی صفات کرنے کی تو مجھے روک دیا گیا انکار کر دیا تو میں اپنی والدہ کے ساتھ محبت کی وجہ سے میں رونے لگا اور پھر مسلمان بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رونے لگے آپ کو روتا دیکھ کر یہ ہے حدیث اور روایتیں تو اصل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ فرمایا تھا کہ ماکان علی مشرقی ماکان علی نبی و لدین آمن تفرمشر وان قربہ نبی اور جو اس کے ساتھ ایمان والے ہیں ان کے لیے یہ بات کسی طرح مناسب نہیں ہے کہ وہ مشرقین کے لیے دعائے مغفرت کریں اگرچہ وہ ان کے رشتے داری کیوں نہ ہو پھر وہاں ایک سوال اس آیت کے بعد یہ سوال ہوتا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہاں کو دعا کی تھی کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا اپنے والد سے جب ان کے والد نے ان کو دھتکارا اور کار دھتکار نکل دیا یہاں سے تو انہوں نے کہا تھا قالیہ السلام الیک ربی القربی ان نانبی حفیہ بتا اچھا میرا سلام لو میں اپنے رب سے آپ کے مغفلت کے لیے دعا مانگوں گا اور میرا رب بڑا مہربان ہے مطلب یہ کہ میری دعا کو قبول کر لے گا تو یہ وعدہ جو انہوں نے کیا تھا ظاہر کے وعدہ کیا تو انہوں نے دعا کی ہوگی تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے مناسب نہیں کہ وہ مشرقین کے لیے دعائیں مغفلت کریں تو ابراہیم علیہ السلام نے کیسے دعا کی؟ کا وعدہ کیا اس کا جواب بالقر عن شریفی میں ہے اور سورہ توبہ میں ہے کہ وما کانست فار ابراہیم اللہ اماطیم وادہ فلم ابراہیم اللہ فرمایا کہ جہاں تک ابراہیم کا اپنے والد کے لیے دعائے مغفرت کا مسئلہ تھا دراصل اس نے ایک وعدہ کیا تھا اپنے والد سے اس کی وجہ سے اس نے دعائیں مغفرت کرنی چاہی لیکن جیسے ہی اس پر یہ بات کھل گئی فلم نہ لہو جب کھل گئی اس پر یہ بات واضح ہو گئی ان ادب لللہ کہ اس کا باپ تو اللہ کا اور اس کے دین کا دشمن ہے تبراہمین وہ ان سے بے تعلق ہو گئے انََََََََََ ابراہیم علاحيم یہ تو بات پہلے سے معلوم تھی کہ وہ مشرک ہیں لیکن ابراہيم جو ہیں بڑی نرم طبيعت كے تھے اور اللہ کی طرف بڑی لو لگانے والے تھے اس واسطے انہوں نے وعدہ کر لیا تھا اس طبیعت کی نرمی کی وجہ سے لیکن جب معلوم ہوا کہ یہ اللہ کے دشمن ہیں دین کے بے تعلق ہو گئے تو اس مسئلے کو بالکل قرآن شریف میں کلیئر کر دیا گیا اب یہ حدیث ہے اس کے معنی یہ ہو گئے کہ نبی دعائیں مفرت نہیں کر سکتا کسی مشرق کے واسطے جس کی موت سیر پر آئی ہے ہاں مشرک کے لیے دعائیں ہدایت کر سکتے ہیں اگر وہ زندہ ہے اے اللہ اس کو ہدایت دے دے لیکن دعائیں مفرت نہیں جب تک کہ وہ ایمان نہ قبول کر لے تو یہ حدیثیں ہیں اس سے بات واضح یہ ہوتی ہے کہ آپ کے والدین جو ہیں وہ مومن نہیں تھے مشرک تھے لہذا ان کے لیے دعا کرنا نہیں ہو سکتا اب جب دعا نہیں ہو سکتی ان کے وہاں سے اس کے معنی یہ ہے کہ وہ عذاب میں افتار ہوں گے یہ بات اس سے سمجھ میں آتی یہاں آ کر کے علماء جو تعلق امت کے حضرات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے تو اس کا تقاضہ یہ ہے کہ آپ سے جن جن کا رشتہ ہو ان سے بھی کم سے کم تعلق ہونا چاہیے اللہ یہ کہ کسی رشتہ دار نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی ہو زیادتی کی ہو ظلم کیا ہو تو پھر بات یہ ہے کہ پھر وہ رشتے کا تھوڑی خیال کریں گے اگر معاملات مختلف ہیں جیسے جیسے ابو لہب نے کیا ابو لہب آپ کے چیتا تھا لیکن اس نے سخت ازیت پہنچائی آپ کو تو اب چچا ہونے کا خیال نہیں کریں گے ازیتوں کا خیال کریں گے اس لیے کوئی تعلق ان سے نہیں لیکن یہ کہ آپ کے والدین جو ہیں ان کا معاملہ دوسرا ہے انہوں نے کوئی ازیت نہیں پہنچائی والد کا تو انتقال ہو گیا دنیا میں آپ کے تشریف لانے سے پہلے ہی اور والدہ کا انتقال آپ کے بچپن میں ہو گیا آمنہ کا تو اب ازیت پہنچانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو اس لیے میں نے کہا کہ یہاں علماء آ کر اٹکے اس میں یہ بحث آتی ہے کہ بعض اور روایتیں ایسی مل رہی ہیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور خواہش پر اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے والدین کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی اور انہوں نے ایمان قبول کیا اور یہ صورت ہوئی لہذا امید یہ ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے باقی یہ واقعہ اس سے پہلے کا ہے یہ بعض علماء کہتے ہیں دوسرا کم سے کم یہ ضرور کہتے ہیں کہ بھئی جہاں تک ان روایتوں کا تعلق ہے روایتیں بے شک مختلف ہیں اور ایک میں تو یہ ہے کہ روک دیا گیا جیسے یہ روایتیں ہیں دوسرے میں یہ ہے کہ آپ ان کو زندہ کیا گیا اگرچہ وہ کسی کیسی بھی روایتیں ہوں بہتر یہ ہے کہ ہم اس معاملے میں خاموشی اختیار کر لیں کہ اللہ اللہ سبحانہ و نے ان کے والدین کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہوگا ہم نہیں جانتے ہم اپنی زبانوں کو روک کے رکھیں گے کوئی ایمان کا مسئلہ ہے تو نہ تو ہے نہیں کہ علم ہم سے پوچھیں کہ بتاؤ نبی کے والدین کے بارے میں تم کیا کہنا چاہتے ہو تو ایمان کا مسئلہ تو ہے نہیں کہ اس پر ہمارا ایمان موقوف ہو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرتبہ ہے اور ہماری جو ان کے ساتھ عقیدت و محبت ہے اس کا تقاضہ یہ ہے کہ ہم اپنی زبانوں کو روک کر رکھیں ہم کچھ نہ کہیں کہ ان کے والدین کا مقام اللہ کے کیا ہے ہمیں نہیں معلوم کیا ہے یہ ہے راۃۃ علماء کا کہنا اس تعلق سے لیکن کم از کم اس سے یہ بات ضرور کھل گئی ہے کہ ایمان اور کفر جو ہے وہ اللہ کے نزدیک کتنی اہم بات ہے کہ ماں باپ ہی کیوں نہ ہوئی کی حیثیت نہیں اگر ایمان نہیں ہے اولاد کی کوئی حیثیت نہیں اگر ایمان نہیں ہے بہن اور بھائی کی کوئی حیثیت نہیں اگر ایمان نہیں ہے ایمان ہے تو سارے رشتے مضبوط ہیں اور ایمان نہیں تو کوئی رشتہ رشتہ نہیں ہے وہ سارے رشتے دنیا کے حد تک ہیں اسی واسطے قرآن شریف میں ماں باپ کے لیے بھی یہ فرمایا گیا کہ وَإن کا بھی فلا وفا ہب ہوما دنیا معروف اگر ماں باپ تمہیں شرک پر مجبور کریں تو اس معاملے میں تو ان کی اطاعت مت کرو مگر یہ کہ دنیا معاملات میں ان کے ساتھ اچھے طریقے پر پیش آتے رہو ان کی خدمت کرتے رہو حسن سلوک کا معاملہ کرتے رہو تو یہ رشتے کا پورا لحاظ اس دنیا کی زندگی تک ہے لیکن آخرت میں جا کر یہ رشتے سب ٹوٹ جائیں گے صرف ایمان کا رشتہ باقی رہے گا باب زیارت القبور و على اعلی اس میں مسئلہ یہ آ رہا ہے قبروں کی زیارت کرنے کا اور جو قبرستان میں جو لوگ متفون ہیں ان پہ سلام کہنے کا مسئلہ ابو حنیف انست انہما حدسا وان ابن برعیدہ ان ابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم أنه قال كنت نهيتكم عن القبور أن تزوروها فزوروها ولا تقولوا هجرا أبو حنيفان القمان بن بريدا نبي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خلج إلى المقابر قال السلام على أهل الدیار من المسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية اب ابو حنیفہ القامہ ابن مرسد سے اور حماد سے روایت کرتے ہیں اور وہ دونوں کے دونوں عبداللہ اللہ ابن برعیدہ سے اور وہ اپنے والد برعیدہ سے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میں تم کو قبروں کی زیارت سے روکا کرتا تھا لیکن تم اب اس کی ان کی زیارت کیا کرو اور کوئی بری بات مت کہا کرو اتنی بری بات نہ کہا کرو کہ معنی یہ ہیں کہ جن لوگوں کا اب انتقال ہو چکا ان کی اگر اچھائی تو وہ بیان کر دو برائیوں کو بیان بیان کرنے سے اپنے آپ کو روکو کوئی فائدہ نہیں ہے جس پاس سے ان کو تکلیف پہنچتی ہو اب وہ تذکرہ نہیں کرنا چاہیے تو آپ نے ایک اور جگہ فرمایا کہ اس قرو محاسن مؤتا اپنے مردوں کے جو ہے بیان کیا کرو یہاں قبروں کی زیارت کا مسئلہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قبروں کے زیارت کے واسطے جایا کرو ابو حنیفہ القمہ سے, سے اور ابن اپنے سے اور اپنے والد برعیدہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان تشریف لے جاتے تو آپ فرماتے کہ سلام دیا المسلمین یعنی مسلمانوں میں سے جو لوگ اس بستی میں رہ رہے ہیں ان پر سلام ہو اور انشاءاللہ اللہ ہم تم سے ملنے ہی والے ہیں اللہ سے ہم اپنے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی عافیت کا سوال کرتے ہیں یہاں مسئلہ یہ ہے کہ قبرستان کہ زیارت کو کیوں تو روکتے تھے اور کیوں اجازت دی گئی ہے کیا ہے اس کی حکمت اور مسلحیت جس کے لیے آپ نے اجازت دی روکنا تو اس لیے تھا کہ قبرستان میں جائیں گے تو بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کو اس تعلق سے چونکہ کوئی اجازت اور ہدایت نہیں ملی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یا اس کی حکمت اور مسلحت نہیں معلوم ہوئی تھی قبرستان میں جانے کی اور قبروں کی زیارت کرنے کی اس واسطے آپ روکتے تھے کوئی ضرورت نہیں جانے کی دفن کر دیا کر دیا لیکن جب آپ کو معلوم ہوئی کہ اس, اند... اس میں حکمتیں ہیں تو پھر آپ نے اجازت دی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں فرمایا ہو کہ نہیں قبرستان کی زیارت کرنی چاہیے تو آپ نے اجازت دی حکمت اس کی یہ ہے قبرستان میں جائیں گے تو انسان کو اپنی زندگی کی بے صباتی جو ہے ناپائیداری اس کا احساس ہوگا کہ بھئی یہ ابھی ہمارے ساتھ چلتے پھرتے تھے کھاتے پیتے تھے بزنس بیوپار کرتے تھے لیکن آج یہاں پڑے ہوئے کل کو ہمارا نمبر ہے تو انسان جو ہے جو غفلت میں پڑا ہوا ہے وہ غفلت اس کے دور ہو جائے گی اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر و ذکر حاضم اللذات حاضم لذات کے معنی یہ ہیں کہ لذتوں کو ختم کرنے والا تو آپ نے فرمایا کہ لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو مراتی موت کہ موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو موت کو یاد کرو گے تو انسان غفلت میں نہیں پڑے گا غفلت میں نہیں پڑے گا تو اس کے اعمال درست رہیں گے تو قبرستان میں جانے کی سب سے بڑی حکمت کیا ہے کہ اپنے جانے پہچانے انسانوں کے ان قبروں میں جا کر ان کی زندگیاں یاد آتی ہیں اور پھر اپنی زندگی کا خیال ہوتا ہے کہ بھئی ہم کو بھی جانا ہے اس کے لیے ہم کو تیاری کرنی چاہیے یہ تو ہے اصل اس کی حکمت مگر جب جائیں تو جا کر ویسے ہی نہیں کھڑے ہو جائیں دنیا جہاں کی باتیں نہیں کرنی چاہیے بلکہ یہ کہ جب وہاں پہنچیں تو پھر اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے لہٰذا اللہ کا کلام پڑھنا چاہیے جس سے اللہ کی یاد ہو اور وہاں پھر یہ کہ ان کو اس کا ثواب بھی پہنچا دیا جائے کہ جب کسی کے پاس جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ہدیہ ضرور دیتے ہیں تو وہاں بھی جا کر ان کو ہدیہ دیا جائے یہ ہے قبرستان کا مسئلہ اب صورت یہ ہے کہ مردوں کے واسطے ہے یہ یا عورتوں کے لیے بھی ہے یہ اجازت حدیث میں آئے مسئلہ تو نہیں ہے لیکن بہرحال ایک سوال یہ پیدا ہوتا بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں عورتوں کو نہیں جانا چاہیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاف حدیث ہے کہ اللہ کی لانت ہے ان عورتوں پر کہ جو قبرستان جاتی ہیں زائرات کا لفظ اللہ زائرات القبور اللہ کی لانت ہو قبرستان کی زیارت کرنے والیوں پر تب بعض حضرات کا خیال یہ کہ عورتوں کو نہیں جانا چاہیے بعض دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ نہیں یہ جو ہے اس میں آپ نے کوئی تخصیص نہیں فرمائی کہ صرف مرد جا سکتے ہیں اور آئندہ اور عورتیں نہیں جا سکتی حکم اجازت ہے عام ہے تو اجازت عام ہی ہے مردوں کے واسطے بھی ہے عورتوں کے واسطے بھی ہے باقی یہ کہ وہ لانت والا معاملہ یہ اس وقت کہا ہے کہ جس وقت آپ نے ہرے کو روکا ہوا تھا جیسے اس حدیث میں کن تو نہائی میں تم کو روکا کرتا تھا لہذا اس وقت کے لیے ہے وہ مسئلہ کہ عورتوں پر اس کی جو ہے لانت کا مسئلہ البتہ یہ کہ اگر عورتیں جو ہیں وہ اس بات پر ان کو اطمینان ہو کہ وہ وہاں جا کر کوئی غلط حرکت نہیں کریں گی یا وہ بے قابو ابو عن, عطا عن ابن عمر قال قال ابونی صلی اللہ علیہ وسلم زکت میں یہ ایک حدیث لائے ہیں رکاز کی رکاض کے بارے میں پہلے تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ابو حنیفہ آتا سے اور ابن عمر رضی اللہ عنما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکاض وہ ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے کانوں میں جس کو رکھ دیا ہے اور جو زمین میں پیدا ہوتے تو یہ ہوا اس حدیث کا ترجمہ جس کو مینرل کہتے ہیں وہی ارکاز اس لحاظ سے ہوا اس میں امام ابونیف رحمتہ اللہ علیہ کا مسلک یہ معلوم ہوتا ہے کہ چاہے تو یہ منرل جس کو کہتے ہیں کانوں میں جو پیدا ہوتا ہے وہ ہو اور یا زمانۂ جاہلیت میں اگر کچھ دفینے ہوں یا اسی طرح سے مسلمانوں نے کسی ملک کو فتح کیا اور فتح کرنے کے بعد جو زمینوں میں دیکھا تو کچھ دفینے مل گئے ان سب کو امام عنیفا میں شمار کرتے ہیں اور رکاض کا جو ہے مسئلہ وہ یہ ہے کہ اس میں پانچ حصہ اس کا نکال دیا جائے گا اور چار حصے جو ہوں گے وہ مالک کے ہوں گے پانچ و حصہ وہ اس کا ادا کر دیا جائے گا اللہ اور اس کے رسول کے لیے بیت المال میں دے دیں گے یا جو بھی صورت اس کی ہوگی یہ حنفیہ کا مسئلہ شوافیہ اور مالکیہ کا کہنا یہ ہے کہ رکاز کے دو حصے ہیں ہم یہاں رکاز سے مراد دفینے لیتے ہیں اور دفینوں میں وہ مانتے ہیں کہ زکوات آئے گی جس طرح سے اور مالوں میں زکوت آتی ہے جہاں تک منرل کا تعلق ہے ان کے نزدیک اس میں جو ہے اس میں بھی اور اس میں پانچواں حصہ نکالا جائے گا لیکن دفینیں جو ہیں اس میں زکوت ادا کریں گے اور منرل کے اندر ان کے نزدیک ہومس پانچواں حصہ نکالا جائے گا ہاں نفیہ سب میں پانچواں حصہ نکالتے ہیں دلیل ان کی جو ہے علاوہ اس حدیث کے جو یہاں موجود ہے اس کے علاوہ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن شریف میں ہے و عالم عنما غنیم تم منش ان خم و کہ جان لو کہ جو تمہیں غنیمت میں جو مال ملے تو اس میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے پانچواں حصہ ہے یہ آیت ہے قرآن کی دسویں سپارے کی پہلی آیت ہے تو انفیہ کہتے ہیں کہ دیکھو مال غنیمت میں تو وہ زمین بھی آ رہی ہے جو فتح ہوئی ہے تو اس زمین کے اندر جو دفینے ہوں گے اس میں بھی پانچواں حصہ نکالنا پڑے گا اس میں زکوٰۃ کا مسئلہ نہیں ہے کہ جس طرح سے اور مالوں میں چالیسواں حصہ زکوٰۃ کا نکالتے ہیں اسی طرح اس میں بھی چالیسواں حصہ نکالا جائے تو یہ امام امعبنیفا کا مسئلہ یہ ہے کہ دو بھی چیزیں زمین کے اندر ہیں چاہے دفینے ہوں مینڈن ہو سب میں پانچ بہسا نکالا جائے گا یہ حنفیہ کا مسلک ابو حنیفہ عن عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلو معروف ان فالتو غنی و فقیر صدقۃ ابو حنیفہ عطا سے عطا ابن ابیربا سے اور وہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نیک کام ہر اچھائی جو تم نے کی ہے کسی مالدار کے لیے کی ہو یا اور فقیر غریب آدمی کے لیے کی ہو وہ صدقہ ہے اسی واسطے ایک اور حدیث میں یہ ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرتے ہو اسی طرح سے کوئی شوہر اپنی بیوی بی کے ساتھ محبت کا معاملہ کرتا ہے ایک اور حدیث میں کہ تم اپنے بال بچوں کے ساتھ جو کچھ محنت اور مشقت جھیلتے ہو ان سب چیزوں کو صدقہ قرار دیا ہے تو اس لیے انسان اس, کو اس حدیث کو یہاں اس واضح لائے ہیں کہ اس سے گویا زکوٰۃ اور صدقے کا کانسیپٹ شریعت میں جو ہے وہ سامنے آ جائے اللہ سبحانہ ہوا اس کے محتاج نہیں ہے کہ ایک آدمی کے مال سے دوسرے آدمی کا پیٹ بھریں اس کے بغیر اللہ کے نزدیک پیٹ بھرنے کی کوئی صورت نہیں جیسا اللہ نے کسی کو مال دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کسی دوسرے کو بھی دے سکتے تو یہ تو تقسیم اللہ کی ہے تو اس اللہ اللہ تعالیٰ کا کام اس پر موقوف نہیں ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو کھلائیں تو کھانے کو ملے گا اس میں حکمت یہ ہے اصل میں کہ لوگوں کا مزاج بن جائے نیکی کرنے کا بھلائی کرنے کا کیونکہ جس کو اجتماعیت کہتے ہیں کمیونٹی کانسیپٹ وہ اس کے بغیر نہیں پیدا ہو سکتا کہ آپس میں خیر خواہی کا جذبہ ہو اور خیر والا عمل ہونا چاہیے اس عمل کو سوسائٹی میں اور کمیونٹی میں جاری رکھنے کے واسطے یہ صورت رکھی ہے کہ بھائی زکوٰۃ دو اور صدقہ دو زکوات کا مطلب یہ ہے کہ متعین مال ہے جو تم کو خرچ کرنا پڑے گا حساب لگا کر اور صدقے کے معنی یہ ہیں کہ جو اس سے زیادہ ہے اب چاہے صدقات واجبہ ہوں جیسے عید الفطر اور, اور یا منت کا صدقہ ہے اور یا پھر صدقہ واجبہ نہ ہو نہ ہو تو اس سے کیا ہوگا کہ جب آدمی مال خرچ کرے گا زکوٰۃ کے عنوان سے اور صدقے کے عنوان سے تو ظاہر ہے کہ دل میں خیر خیرخوائی کا جذبہ ہے تبھی تو وہ صدقہ کر رہا ہے ورنہ اگر دل کو لگن نہ ہو اور تعلق نہ ہو تو کہیں کو مال خرچ کرے گا یہ جذبہ پیدا ہونا ہی دراصل شریعت کا منشا ہے اس واسطے یہاں امام بانی فیص حدیث کو لائیں کہ جس سے یہ بات معلوم ہو جائے کہ یہ نہیں کہ صاحب زکات دیجیے اور دو چار گالیاں بھی دے دیجیے زکات دے دیجیے اور اس پر احسان جیت لائیے تو کریے وہ معروف جس کو کہتے کہ نیکی اور بھلائی وہ نہیں پیدا ہوئی نیکی اور بھلائی جو ہے وہ اصل جذبہ ہے یہ پیدا ہو جائے تو اگر آدمی کے پاس مال نہیں بھی ہو تو تب بھی وہ نیکی کما رہا ہے یہ نہیں کہ زکات دینے والوں ہی کو ثباب ملے گا جس کے پاس ہے ہی نہیں بیچارے کے پاس مال تو کیا وہ ثباب سے محروم رہ جائے گا جو زکاط دینے والے کو مل لیں کہا جائے گا کہ نہیں اس کے لیے یہ ہے کہ وہ بھلائی کرے لوگوں کے ساتھ مالداروں کے ساتھ ہو چاہے غریبوں کے ساتھ ہو ہر آدمی یہ اس حدیث کو لا کر کے زکات اور سقر کا کانسیپٹ اس کی طرف امام ابو حنیفہ متوجہ کر رہے ہے ابو حنیفہ عن انحمد عن ابراہیم عن الاسود عن اسود اندا علا بری رت بہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاح ولنا حدیۃ ابو حنیفا حماد سے اور وہ ابراہیم نقائی سے اور وہ اسود سے اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ نے کہا کہ بریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس صدقے میں گوشت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب بریرہ کون ہے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی باندی ہیں اور ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ قبطی یا تو مصر کی تھیں ایجپٹ کی یا حبشی تھی حضرت آئسہ رضی اللہ عنہ کی باندھی تھیں انہوں نے ان کو آزاد کر دیا تھا تو یہ ایک آزاد ہوئی ہوئی باندھی تھیں تو بریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک صدقے میں گوشت آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو آپ نے اس کو کھانا چاہا مطلب یہ کہ وہ لے کر آئیں حضرت بریرہ کہ آپ اس کو کھائیں گے مگر یہ کہ یہ میرے پاس صدقے میں آیا ہے چونکہ ان کو بھی بات معلوم تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زکات اور صدقات کا مان نہیں کھاتے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے لیے یہ گوشت تیار کر دوں مگر یہ کہ آپ کھائیں گے میرے پاس تو یہ صدقے میں آیا ہے آپ نے فرمایا کہ یہ ان کے بریدہ کے واسطے صدقہ ہے لیکن ہمارے لیے ہدیہ ہو گیا اس سے یہ سدیش بلانے کا مقصد بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ جو زکوات کا مستحق ہے جب زکوات اس کو دے دی گئی تو زکوٰۃ ادا ہو گئی اب وہ کسی کو بیچنا چاہے تو خریدنا ہر ایک کے لیے جائز ہے چاہے مالدار ہو چاہے غریب ہو یہ اسی طرح سے کسی کو اور ہدیہ صدقہ دینا چاہے اس کے لیے جائز ہوگا کیونکہ جو مستحق تھا صدقہ اس کے حق میں ہے لیکن ملکیت اب جب بدل جائے گی تو ملکیت کے بدل جانے سے اس کا حکم بھی بدل جائے گا وہ ہر ایک کے لیے سبقہ نہیں رہے گا نہ ہر ایک کے لیے وہ رہے گا تو اس کے لیے ہے جو مستحق تھا جس کو دیا گیا اس سے یہ بات واضح ہو اسی لیے اس حدیث کو لائیں اور باقی جو اور احادیث ہیں اور مسائل ہیں وہ بڑے تفصیلی ہیں وہ امام فنیف اس حدیث میں نے لائے اور بقیہ تمام حادیثوں میں وہ مسائل موجود ہیں کتاب السوم یہاں سے مسئلہ ہے مسائل آ رہے ہیں یہ حادیثیں آ رہی ہیں روزے سے متعلق سام یا کے معنی آتے ہیں رکنے کے تو چونکہ روزے میں رکنا پڑتا ہے کھانے اور پینے سے ایک متعین وقت کے واسطے یہ نہیں ہے کہ جس طرح سے اور دنوں میں اور دنوں میں بھی آدمی ہر وقت تو نہیں کھاتا مگر یہ کہ جب اپنا بھوک لگی تو کھا لیا جب پیاس لگی تو پی لیا لیکن روزوں میں کیا ہوتا ہے کہ بھوک لگ رہی اس کے باوجود نہیں کھائے گا پیاس ہو رہی ہے مگر اس کے باوجود نہیں پیے گا یہ جو رکنا ہے اس واسطے اس کو سوم کہتے ہیں پہلے شریعتوں میں رکنا اور یہ روزہ کھانے اور پینے کا بھی ہوتا تھا اور بات چیت کا بھی ہوتا تھا بولنے کا اسی واضح حضرت مریم علیہ السلام جو تھیں جب ان کو وہ پریشانی ہوئی کہ میں تو حمل سے ہو گئی اور جب کہ میری شادی بھی نہیں ہوئی تو لوگ مجھے کیا کہیں گے اور میں کیا جواب دوں گی تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو ان کے پاس فرشتے کے ذریعے سے ہدایات کہ بہزی دن نقل کو تب انجنیا فقولی وشربی وقر آئینن من بشری احدم فکولی انی نظر تو لحمانی فعما فلاً اکلی مل سیا اگر تم سے کوئی تم جاؤ ایک جگہ وہاں جا کے رہو وہاں کھاؤ پیو تمہارے واسطے ہم انتظام کر رہے ہیں لیکن جب تم سے کوئی آدمی بات کرنے کو آئے تو اس سے تم کہہ دینا کہ میں نے اللہ کے لیے روزے کی منت کر رکھی ہے اور میں تم سے بات نہیں کروں گی تو بات نہ کرنا جو ہے اس کا بھی روزہ ہوا کرتا تھا پہلے لیکن اس شریعت میں بات چیت کا روزہ جو ہے اس, اس کو منسوخ کر دیا گیا اس کو نہیں رکھا گیا صرف کھانے پینے اور اور چیزوں کے روزہ رکنے کو روزہ کہا گیا ابو حنی عن اناپا ان عن ابی عیصال ازیات عنبی حریرہ قالقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تعالیٰ کلو عام ابنی لہو اخولی ون ابو عنی فاتا سے اور ابو صالحت سے اور ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث خود ہو گئی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بنو آدم کا ہر عمل جو ہے وہ اس کے واسطے ہے مگر روزہ فہو علی روزہ تو میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا یعنی یہ اس واسطے کہ ہر عمل کے اندر اس بات کی گنجائش ہے اور امکان ہے کہ وہ عمل اللہ کے لیے ہو رہا ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ عمل کسی اور غرض سے ہو مثلا کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھنا اللہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی ایسی مجبوری پیش آ جائے کہ بھائی لوگوں کو دکھلانے کے واسطے اور یا کسی اور غلط سے آدمی نماز پڑھے اللہ کے واسطے نہیں پڑھا جذبہ ہے ہی نہیں اس کے دل میں کہ مجھے یہ عبادت کرنی ہے لیکن اسی طرح زکوٰۃ ہے اب مال خلچ کر رہا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے واسطے ہو زکوات کی نیت ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کسی اور مجبوری کی وجہ سے وہ خرچ کر رہا ہو سارے عملوں میں یہی بات ہے سوائے روزے کے روزے میں اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جس کو روزہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہوگا کسی اور کی راضی کرنے کے لیے کی, کسی مجبوری سے ہوگا جب آدمی روزہ رکھے گا وہ اللہ کے لیے ہوگا اس میں ریا کا سوال پیدا نہیں ہوتا تو اس لیے فرمایا کہ وہ میرے لیے ہے اور اس حدیث میں ایک اور اضافہ بھی ہے بعض دوسری کتابوں میں اس نے فرمایا کہ وہ یت روکو لی تعامر اس نے میری خاطر کھانا اور پینا چھوڑا ہے اس واسطے وہ میرے لیے ہے جب میرے لیے ہے تو میں ہی براہ راست اس کا بدلہ دوں گا مطلب یہ ہے کہ جیسے ایک تو اللہ سبحان العالیٰ نے عمل کی جزا مقرر فرما دی ہے جیسا جس کا عمل ہوگا اس کے مطابق سرکاری طریقے پر اس کو اس کا بدلہ مل جائے گا لیکن روزے کا معاملہ یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ براہ راست خود اس کو اس کی جزا عطا فرمائیں گے جس کو یہ کہا جائے کہ شاہی عطیہ اس کو ملے گا ابو حنیفہ ان اسماعیل اور بعض حضرات نے اس کو بانا اجزی بہی کے بجائے وانا اجزا بھی پڑا تو اس صورت میں اس کے معنی یہ ہوگا کہ وہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں گا ظاہر ہے کہ یہ تو بہت ہی بڑی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات کہہ دیں کہ میں تیرا ہوں تو یہ تو اس سے بڑھ کر تو کوئی نعمت ہو ہوگی نہیں ابو حنیفہ ان اسماعیل ان اب عن ہانی قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن جاء يومًا فاستنبل محارم ولم ياكل مال المسلمين باطلا إلا أطعمه الله تعالى من ثمار الجنه ابو انيف اسماعیل سے اور ابو صالح السمان سے اور وہ ام رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول الله صلی الله عليه وسلم نے فرمایا کوئی مومن جو بھی دن بھر بھوکا رہے گا اور اس نے اپنے آپ کو برائیوں سے بچا کے رکھا حرام باتوں سے اور نہ مسلمانوں کا مال کھایا باطل طریقے پر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جنت کے پھلوں میں سے پھل کھلائیں گے اس کے یہ بھوکا رہنے کی وجہ سے یہاں یہ جو بھوکا رہنا ہے یہ روزے والا نہیں بلکہ یہ کہ حاصل اس کا یہ ہے کہ بھوک یہ بھوکا اس لیے رہا ہے کہ اس کے پاس حلال مال کھانے کے لیے نہیں ہے اس نے نہیں کھایا بھوک ہے مگر نہیں کھا رہا اس لیے کہ حرام مال ہے اس نے اپنے آپ کو حرام سے بچایا ہے اس, اس کی جزا جو ہے وہ یہ ہے کہ جنت کے پھل اس کو ملیں گے اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جب اگر روزے کی نیت کرے گا یہ تو روزے کی نیت ہی نہیں جب اس کو اتنے بڑا اتنی جزا مل رہی ہے روزے کی نیت ہوگی تو, تو اور بھی زیادہ جزا ملے گی کیونکہ یہاں اس نے اپنے آپ کو برائیوں سے بچایا ہے اور روزے میں برائی سے بھی بچ رہا ہے اور ساتھ کے ساتھ وہ اچھائی بھی کر رہا ہے تو وہاں دو عمل ہیں روزے کے اندر اور یہاں ایک عمل ہے تو ایک عمل کی جزا جب یہ ہے تو دو عمل کی جزا کتنی زیادہ نہ ہوگی اسی وجہ سے قرآن شریف میں جہاں رمضان کے روزوں کا مسئلہ آیا ہے وہاں یہ ہے کہ اچھا تو ہوگا جہاں رمضان کے روزوں کا مسئلہ ہے سفر چوہتر پہ سور بقرہ میں اور مسائل روزے کے بیان کرنے کے بعد پھر فورن جو آیت لائے ہیں وہ ہے ولا کلو اموالحم بینکم بل اپنے مالوں کو آپس میں باطل طریقے پر مت کھاؤ اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ مسئلہ آیا اس دوسری آیت میں چاند کا اور چاند کے مسئلے کے بعد پھر مسائل آ رہے ہیں کچھ قتال کے اور حد کے یہ رمضان کے روزے کے بعد جو مال کا مسئلہ آیا کہ آپس میں مال کو باطل طریقے پر مت کھاؤ یہ بیچ میں اس مسئلے کو لانے کا مانا بھی یہی ہے کہ روزہ اس طرح روزہ نہیں بن سکتا کہ تم نے ایک صبح سے لے کر شام تک کھایا نہیں لیکن سیر کیا تو مال حرام سے اور افطار ہو را تو مال حرام سے اس سے روزے کا کہاں سے فائدہ ہوا روزے کا مقصد تو تھا ہی نفس کو قابو میں کرنا لیکن اگر حرام مال اول بھی اور آخر بھی ہے کہاں سے نفس قابو میں ہو گیا اس واسطے وہاں مال حرام سے بچنے کو اس لیے لایا گیا روزے کا فائدہ اسی صورت میں ہوگا کہ اس شہر بھی مال حرال سے ہو رہا ہے اور استعار بھی مال حالات سے ہو رہا اب بے شک اس کی روزے کی نورانیت اس کو ملے گی آگوہن بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو حنیف عن عن عنموس ابن طلحہ، عن ابن انبن عن ابن عمر ردی اللہ عما رسول اللہ, اللہ وسلم اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارنب فمر اصحابہ ف عل و جاء للدی ما اب مالک لتا کُرمنہ کالا ابو حنیفہ حسن سے اور وہ موسا ابن طلحہ سے اور وہ ابن الف جن کا نام یزید ہے ان سے اور اور وہ ابن عمر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خرگوش لایا گیا آپ نے اپنے صحابہ کو حکم دیا فرمایا کہ کھاؤ تو انہوں نے اس کو کھایا تو جو شخص لایا تھا آپ نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا تم نہیں کھاتے اس کو اس نے کہا کہ میں روزے سے ہوں آپ نے فرمایا کہ یہ کیسا روزہ ہے وہ انہوں نے کہا کہ یہ نفلی روزہ ہے تو آپ نے فرمایا کیوں نہ بیس کے روزے رکھ لو رکھا کرو بیس ایام بیس کہتے ہیں ہر ہجری مہینے کے تیرہویں چودہویں اور پندرہویں تاریخ تو اس سے معلوم ہوا کہ نفلی روزوں میں جو اگر ہر مہینے رکھنے والا ہو تو ایام بیس کے روزے رکھنا جو ہے وہ آپ کو پسند تھے اور آپ نے اس کی رائے فرمائی ایک مسئلہ تو یہ اس سے سامنے آیا اور دوسرا یہ کہ خرگوش کے بارے میں بعض رات کی رائے اس کے حلال یا حلال ہونے کی نہیں ہے لیکن اس حدیث سے معلوم ہوا اس لیے میجارٹی فقہا کی یہ کہتی ہے کہ خرگوش کا گوشت حلال ہے یہ دو مسئلے اس حدیث سے سامنے آئے ابو حنیفہ فان عبداللہ اللہ حنبن عمر قال قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بلالن, ان بلالن یونادی بلعلن فقلو وشرب حسیہ یونادی ابن ام امی مقتومن فعنحزین وقد حلت اس ابو عنیفہ عبداللہ ابن دینار سے اور وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا کہ بلال رات میں ہی اذان دے دیتے ہیں تو تم کھاتے رہو پیتے رہو یہاں تک کہ عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دیں کیونکہ وہ اذان دیتے ہیں اس وقت جب کہ نماز کا وقت ہو جاتا ہے ظاہر ہے کہ یہ فجر کی اذان کا مسئلہ ہے تو اس سے یہ بات تو معلوم ہوئی کہ حضرت بلال جلدی اذان دے دیا کرتے تھے اور عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ بھی اذان دیتے تھے وہ ذرا دیر میں دیتے تھے تو اس سے ایک مسئلہ یہ زیر بحث آیا کہ کیا وقت سے پہلے اذان دی جا سکتی ہے یا نہیں کسی نماز کا وقت اگر شروع ہو جائے شروع نہ ہو ابھی اس کی اذان دی جائے وہ اذان دینا کافی ہوگا کہ نہیں تین کو کہا امام شافیہ امام مالک امام احمد تو اسی طرف گئے ہیں کہ وقت سے پہلے اذان ہو سکتی ہے جیسا کہ حتیث میں معلوم ہوا کہ حضرت بلال اذان دے دیا کرتے تھے ہاں زیادہ زیادہ یہ ہے کہ وقت اگر ہے ابھی فجر نہیں ہوئی تو شہر کھاتے ہیں لیکن یہ کہ اذان دی جا سکتی امام بونی فرحمۃ اللہ علیہ کہ کا کہنا یہ ہے کہ نہیں وقت سے پہلے اذان نہیں وقت ہوگا نماز کا اسی وقت اذان ہے اور وہ ان کے پاس دلیل جو ہے وہ ایک اور حدیث ہے جس میں یہ ہے کہ حضرت بلال بلا اللہ علیہ نے وقت سے پہلے اذان دے دی تو آپ نے فرمایا کہ بلال سے کہ بلال لوگوں کا میں اعلان کر دو پکار دو کہ بندے سے وقت کے پہچاننے میں خطا ہو گئی یہ پکار کر کہہ دو لوگوں کو بندے سے مراد یہی ہے کہ خود بلال سے اس سے معلوم ہوا کہ انہوں نے وقت سے پہلے جو اذان دی تھی اس کو اس کے لیے آپ نے یہ اعلان کروانا انہوں نے آج سمجھا کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ وقت ہو گیا ہے لہذا یہ اذان صحیح ہے ایک تو یہ ہے حافیہ ہاں کا مسئلہ جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے اس کا جواب وہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث خود بتا رہی ہے کہ یہ رمضان کا مسئلہ ہے جبکہ روزے رکھ رہے ہیں تو حضرت بلال لذی اللہ عنہ کی اذان جو ہوتی تھی یہ رمضان میں نماز کے لیے نہیں ہوتی تھی شہر کی ابتدا کے لیے ہوتی تھی لوگ سحر کر لیں اور عبداللہ ابن ابلوم کی اذان فجر کی نماز کے لیے ہوتی تھی اسی واسطے آپ نے فرمایا کہ تم لوگ کھاتے رہا کرو بلال کی اذان جو ہے وہ نماز کے لیے نہیں ہے تم کھاتے رہو جب تک کہ ابن ام مکتوم اذان نہ دیں وہ اذان بے شک فجر کی نماز کے لیے جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے اس لیے حنفیہ کا مسئلہ یہی ہے کہ وقت سے پہلے اذان نہ ہو ابو حنیفہ انبی ثوار وار ابو ابوثورا وہ وسلم انبن حادر ان ابن عباس ان رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم احتجم القاہ وہو سا وفي رواية قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقاحة وهو محرم صائم وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وعطى الهجام أجره ولو كان خبيثا ما أعطاه أبو هنيف عن نبي تفيان عن أنف قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قال أفطر الحاجم والمحجوم ابو حنیفہ اب سوار سے اور ان کو ابو صورا بھی کہا گیا ہے اور وہ سلمی ہیں وہ روایت کرتے ہیں ابن حاضر سے سلیمی کا مطلب یہ ہے کہ فلانے قبیلے سے ہیں جس کو بنو سلمہ کا قبیلہ کہتے تھے تو اس قبیلے کے لوگوں کو سلمی کہا جاتا تھا اور وہ عثمان ابن حاضر سے روایت کرتے ہیں اور وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاحا جو مقام ہے مکے اور مدینے کے درمیان وہاں آپ نے پچھنے لگوائے اس حالت میں کہ آپ روزے میں تھے پچھنا لگانا جو ہے وہ اب تو اس کا رواج بالکل ختم ہو گیا کیونکہ اب نہ تو وہ اتنی طاقت رہی اور پھر یہ کہ دواؤں کے ذریعے سے علاج ہے پہلے ذرا خون کے اندر جب حدت اور گرمی بڑھ جاتی تھی تو وہ یہ ہوتا تھا کہ بدن سے خون نکال لیا کرتے تھے وہ خون وہ خاص طور پر وہ کھینچتے وہ ہمارے بچپن میں بھی ہم کو یاد ہے کہ وہ کسی بیل کا سینگ لیے ہوئے ہوا کرتے تھے وہ کھوکھلا کر کے اور اس سے وہ جو ہے رگڑا مارا کرتے تھے اس کو کھال کو بدن کو کہیں سے اور اس میں سے خون نکلتا وہ خون چوس چوس کر کے وہ اور کلی کر لیا کرتا تھا تو وہ خراب خون بدن سے نکلا آتا تھا تو اس وہ صحت کے واسطے مفید سمجھا جاتا اب اس کا رواج ختم ہو گیا تو نبی کریم اس کو کہا جاتا ہے حجامت حجامت تو اب لوگ کہنے کے بال کاٹنے کو لیکن اصل میں تو حجامت اس کو کہا جاتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پچھنے لگوائے پچھنا اس کو ہمارے یہاں کہ اردو میں حجامت آپ نے پچھنے لگوائے جو کہا جو جگہ ہے وہاں اس حالت میں کہ آپ روزے میں تھے اصل میں کہا جو ہیں وہ روزے میں پچھنے لگوانے کو یا بعض روایتوں میں بھی صحابہ کے اخبار میں آتی ممانعت اس بات سے مابونی پہ اس روایت کو لائیں کہ وہ ممانعت جو ہے وہ دراصل ایک مسلحت کو سامنے رکھ کر ہے کہ اس سے کمزوری ہوگی روزے دار کو اور جب کمزوری بڑھے گی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ روزہ اس کو پورا کرنا مشکل ہو جائے گا اس واسطے روزے کی حالت میں پچھنے نہیں لگوانے چاہیے لیکن اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اگر روزے میں پچھنے لگوائے جائیں تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا روزے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا لیکن مسلحتاً اس روکا گیا تھا اس سے اب جو صورتحال حال ہے جو اب نہیں اس کا بھی حکم نکل آتا ہے بعض لوگ مسئلہ پوچھا کرتے ہیں کہ روزے کی حالت میں خون دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے ہیں. ٹیسٹ کے لیے دینا ہو یا کسی اور کو دینا ہو اسی سے وہ مسئلہ نکلتا ہے کہ خون دینے میں کوئی حرج نہیں ہے دے سکتے ہیں مگر یہ کہ احتیاط کے خلاف اس واسطے ہے کہ خون اگر دیا اور اس سے کوئی کمزوری پیدا ہوئی تو روزہ پورا کرنا مشکل ہو لیکن اگر یہ اطمینان ہو کہ نہیں اس سے کوئی کمزوری نہیں ہوگی صحت مند آدمی ہے تو کوئی حرج نہیں ہوگا اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا تو آپ نے پچھنے لگوائے مقام کہا میں اس حالت میں کہ آپ روزے میں تھے اور ایک روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کے کہ مقام پر پچھنے لگوائے اس حالت میں کہ آپ احرام میں تھے اور روزے سے تھے تو دونوں حالت میں کوئی حرج نہیں نہ تو احرام کو نقصان پہنچتا ہے نہ روزے کو اور ایک روایت میں کہ نبی کریم علیہ وسلم نے پچھنے لگوائے اور پچھنے لگانے والے کو جس کا نام ابو طیبہ محدثین بتلاتے ہیں اس ابو طیبہ کو آپ نے اس کی اجرت بھی دی اور اگر یہ اس کی اجرت حرام ہوتی ہجرت کا دینا یا اجرت کا لینا تو آپ اس کو ہرگز نہ دیتے یہ اصل میں ایک اور آئی ہے ایک روایت اور وہ روایت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ پچھنے کی جو اجرت کو آپ نے خبیز قرار دیا کہ یہ عجرت جو ہے وہ گندی ہے تو اس لیے یہ روایت لائیں ہیں کہ آپ نے اجرت دی معلوم ہوتا ہے کہ پہلے آپ نے فرمایا ہوگا کہ وہ اجرت اچھی نہیں ہے لیکن اس کے بعد آپ نے اجرت دی تو بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا جو آپ نے پہلے فرمایا تھا اجرت لینا بھی جائز ہے اور دینا بھی جائز ہے ابو حنیفان ابی سفیان وہ جو ممانعت رہی ہوگی اس کی حکمت یہ ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال مربی ہیں اور امت میں اچھے کام کرنا اور اس پر اجرت لینا اس کا اس کا رواج ڈالنا چاہتے ہیں ایسے کام امت کے افراد کریں کہ جس کو معاشرے میں کم درجے کا سمجھا جائے اور جس کی وجہ سے وہ آدمی بھی کم درجے کا بن جائے یہ نبی کریم صلی اللہ علم کو پسند نہیں تھی یہ بات تو آپ چاہتے تھے کہ امت کے افراد ایسے ہی کام کریں کہ جس سے ان کی عزت ہو معاشرے میں اور سوسائٹی میں اس بات سے اس وقت فرمایا ہوگا اور نفی نفسی اجرت لینا اور دینا وہ ناجائز نہیں ہے تو دونوں حدیثوں کو سامنے رکھنے سے یہ مسئلہ بات سمجھ میں آتی ہے ابو حنیفہ عن ابی سفیان عن انس قال احتجم الن صلی اللہ علیہ وسلم بعدما قال افطر الحاجم المحجوم ابو سفیان سے ابو حنیفہ ابو سفیان سے جن کا نام طلحہ ابن ناصح ہے اور وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچنے لگوائے بعد اس کے کہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ حاجم اور محجوم دونوں کا رودہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے بعد آپ نے پچنے لگوائے تو اس لیے یہ کہا جائے گا کہ یہ روایت پہلی ہے اور عمل بعد کا ہے جیسا کہ روایت سے معلوم ہوتا ہے اس صورت میں پچھنے لگانے والا اگر خون منہ کے اندر حلق کے اندر نہ جائے تو پھر اس صورت میں اس کا بھی روزہ نہیں ٹوٹتا اور پچھنے لگوانے والے کبھی نہیں ٹوٹے گا ابو حنیف ان زہری عن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ و وہ فی روایت انقار ابو حنیفہ اخبر عنی ابن الصحاب ان رسول اللہ صحتم وسک ابو حنیفہ ابن صحابری سے, سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صرم اللہ نے پچھنے لگوایا اس حالت میں کہ آپ روزے سے تھے اور ایک روایت میں ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ مجھے ابن شہاب نے یہ خبر دی ہے کہ رسول اللہ صحلم نے پچھنے لگوایا اس حالت میں کہ وہ روزے سے تھے مگر اس روایت میں انہوں نے انف کا ذکر نہیں کیا سند میں تو یہی روایت موسل ہو گئی اس طرح سے ابو حنیفہ اس میں مسئلہ آ رہا ہے باب ال اسباہ جنوبن سے کہ روزے دار اگر جناب کی حالت میں ناپاکی کی حالت میں اس کے دن نکل آئے تو اس سے روزے پر کوئی اثر پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا ابو حنیف ان اپا انعشت عقارت قان یسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوبا من غیر احتلاع مسم ابو حنیفہ عطا سے اور وہ عطا اب سے اور وہ عشرطی اللہ عا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم بحالت جنابت آپ کی صبح ہو جاتی تھی اور وہ جنابت بغیر احتلام کے ہوتی تھی اس کے معنی یہ ہوگا کہ وہ بغیر احتلام کے ہونے کے معنی یہ ہے کہ ہم بستری سے پھر آپ اپنے روزے کو پورا کر لیتے تھے بغیر احت... یہ من غیر احتلام کی قید اس لیے لگائی کہ احتلام یعنی بد خوابی جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں کہ جس سے آدمی ناپاک ہو جائے اس کو چونکہ شیتان کا عمل کہا گیا ہے تو شیطان ایسی صورت خواب میں پیدا کر دیتا ہے کہ جس سے ناپاکی ہو جائے احتلام ہو اور نبی جو ہیں وہ شیطان کے اثر سے محفوظ ہیں اس بات سے ان کا احتلام نہیں ہوتا یہ ہے اس بن غیر احتلام کے لفظ کے بڑھانے کا فائدہ تو آپ روزہ پورا کر لیا تو کرتے تھے اس سے معلوم ہوا کہ روزے کی حالت میں اگر وہ ناپاکی کی حالت میں اگر کوئی شخص روزے کی نیت کر لے اور دن ہو جائے تو اس سے اس کے روزے پہ کوئی فساد نہیں پیدا ہوگا ابو حنیفہ عن حماد ابن عن ابراہیم عن اسود عن قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج ماء من غسل امن وجماع جنابن و جماء ابو حنیفہ ابن ابی سلیمان سے اور وہ ابراہیم نقائی سے اور وہ اسود سے اور حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ نے کہا کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے نکلا کرتے اس حالت میں کہ آپ کے سر مبارک سے پانی کے قطرے جو غسل جنابت کے ہوتے تھے وہ ٹبکتے رہا کرتے تھے اور پھر آپ روزے میں رہا کرتے تو اس سے, اس سے بھی وہی بات معلوم ہے جو پہلے حدیث ہے کہ جنابت کی وجہ سے جو روزہ شروع کرنے سے پہلے جنابت جنابدی ہوئی ہے اس سے روزے میں کوئی فساد نہیں آتا نہ لیں اپنی نماز پڑھ رحمان احمن رحیم ابو حنیف انش انش قالت قان یوسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سی آن، ان ان کی سی ہے جی حاضر میں آپ کو اچھا یہ ہے ابو عن عمر ابن عن ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نیو قبل وسا ابو حنیفہ زیاد سے اور وہ امر ابن میمون سے اور سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ بوسہ لے لیا کرتے تھے اور اپنی بیویوں کا اس حالت میں کہ آپ روزے سے ہوتے تھے ابو حنیفہ انہیسم ابن حبیب الس رفیع عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لل لطین خلطہ مثال رمضان میرن مدینہ علا مکہ فسام حتا عطا فَلَمْ دشکنا سہدہ فاستر فلم مَكَّةَ یہ اس میں سفر میں افطار کی اجازت ہے روزہ نہ رکھنے کی وہ مسئلہ اس میں ہے حدیث میں کہ ابو حنیفہ حیثم ابن حبیب سیرفیس ہے وہ ان ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے تیسرے دن مدینہ سے روانہ ہوئے مکے کی طرف تو آپ نے روزہ رکھا یہاں تک کہ قد... قدائد ایک جگہ ہے وہاں پہنچے تو لوگوں نے آپ کے پاس پریشانی کی شکایت کی کہ روزے میں بہت سخت تکلیف پیش آ رہی ہے کیونکہ گرمی کا موسم ہے اور سفر ہے تو آپ نے افطار فرما لیا اور آپ روزہ روزے کے بغیر ہی چلتے رہے سفر کرتے رہے یہاں تک کہ آپ مکے پہنچ گئے تو اس سے معلوم ہوا کہ سفر میں افطار کرنا جو ہے اس کی اجازت ہے یہ دو چیزیں ہیں ایک ہے نماز کا قصر اور ایک ہے روزے کا افتاح دونوں کی حیثیت میں فرق ہے سریحت میں دو لفظ آتے ہیں ایک, ایک کو کہتے ہیں رخصت اور دوسرا ہے عظیمت رخصت کے معنی تو ہیں یہ کہ اجازت ہے مگر فضیلت جو ہے وہ اس اجازت پر عمل نہ کرنے کی ہوگی اور عظیمت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ وہی متعین ہے یا وہ اعلی درجہ ہے تو نماز سفر میں نماز کا قصر کرنا تو ہے عظیمت اور روزہ نہ رکھنا جو ہے روزے کا نہ رکھنا وہ ہے رخصت یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سفر میں روزہ رکھنا چاہے تو روزہ رکھ سکتا ہے یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے غلط کیا ہے اگر روزہ رکھنا چاہے اس کے اندر طاقت ہے کوئی تکلیف ناقابل برداشت نہیں ہے اور روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اجازت ہوگی نہیں رکھے تو وہ رخصت ہوگی لیکن نماز کے بارے میں یہ نہیں ہوگا کہ سفر کی حالت میں اگر کوئی شخص بجائے قصر کرنے کے پوری نماز پڑھنا چاہتا ہے کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے تو پوری نماز پڑھوں اس کی اجازت نہیں ہے کیونکہ وہاں رخصت نہیں ہے بلکہ وہ عظیمت ہے قصر کے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایتی ہے نماز کے تعلق سے کہ نماز اصل میں دو رقط ہی تھی مقیم کے لیے اللہ تعالی نے اس میں اضافہ کر کے دو کے چار کر دیے مسافر کے لیے وہ اپنی اصلی حالت پہ دو ہی رہ گئی تو اس واسط نماز قصر جو ہے وہ عظیمت ہے اور روزے کا نہ رکھنا سفر میں وہ رخصت ہے تو یہ ہے صورت اس لیے اگر کوئی شخص نہ روزہ رکھنا چاہے اس کی درست ہوگا اور اس کا ثواب اس کو ملے گا ابو حنیف ان عن مسلم عن انس قال سافر النبی صلی اللہ علیہ رمضان فسام حتہ انتہا الاباد الناس النا صلی جوہدہ فاطط الفطلاََ حتہ عطا مکہ تھا وفی روایت انقال صاف رسول اللہ صی رمضان یریید مکتہ فسامہ وسام المسلمون حتیضان باد الفریق بعض المسلمین الجا فتح ابا انفافر وافطر المسلم ابو حنیفہ مسلم ابن کیسان سے روایت کرتے ہیں وہ انس ابن ملک رضی اللہ عنہ سے کہ نسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں سفر فرمایا آپ کا ارادہ مکہ تشریف لے جانے کا تھا تو آپ نے روزہ رکھا لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ روزہ رکھا تو اگر روزہ نہ رکھنا ہی متعین ہوتا تو آپ روزہ رکھتا ہی نہیں آگے کی روایت اور جو پیچھے گزر چکی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے لوگوں کی شکایت کرنے پر کہ بڑی پریشانی پیش آ رہی ہے روزہ رکھنے میں تو آپ نے پھر روزہ چھوڑا ہے اور لوگوں نے بھی روزہ چھوڑا تو اگر اے, وہاں متعین ہوتا کہ روزہ نہ رکھا جائے سفر میں تو آپ شروع سے نہ رکھتے اور ایک روایت میں کہ آپ مدینے سے مکے کی طرف جانے کے لیے رمضان میں نکلے تو آپ نے روزہ رکھا یہاں تک کہ راستے کے کسی ایک حصے میں پہنچے جس کا نام پہلی حدیث میں گزر چکا ہے تو لوگوں نے آپ سے پریشانی کی شکایت کی آپ نے افطار فرما لیا اور اسی طرح سے بغیر روزے کے رکھے چلتے رہے یہاں تک کہ مکے پہنچ گئے اور ایک روایت میں کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں سفر فرمایا مکہ کا ارادہ تھا تو آپ نے روزہ رکھا مسلمانوں نے بھی روزہ رکھا یہاں تک کہ راستے میں کسی جگہ جب شکایت لوگوں نے کی تو پریشانی کی تو آپ نے پانی منگوایا افطار فرما لیا اور مسلمانوں نے بھی افطار فرما لیا صاحب اس میں ایک اور مسئلہ ہے اور وہ یہ ہے کہ جان بوجھ کر رمضان کا روزہ چھوڑنا یا رمضان کا روزہ توڑنا جو ہے اس میں قضا بھی ہوتی ہے اور کفارہ بھی ہوتا ہے لیکن مسافر اگر روزہ رکھے ہوئے ہے اور پریشانی کی وجہ سے سفر کے دوران روزہ وہ کھول دے تو صرف اس کی قضا ہوگی کفارہ نہیں ہوگا کیونکہ روزہ رکھنے اور نہ رکھنے دونوں کی اجازت تھی تو اب اس نے روزہ رکھ لیا درمیان میں پریشانی پیش آئی تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ روزہ کھول بھی سکتا ہے درمیان میں اور پھر اس کی صرف قضا ہوگی کفارہ دینے کی ضرورت نہیں ہوگی ابو حنیفہ ان ادی ان ابی ہاضم ان اب انبی انبی صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم الوصال وصوم السمت. ابو حنیفہ عدی ابن ثابت سے اور وہ ابو حازم سے جن کا نام ہے سلمان اشج اور ی کوفے کے رہنے والے تھے وہ ابو شاشا سے روایت کرتے ہیں جن کا نام ہے سلیم ابن اسود وہ بھی کوفی ہیں کوفے کے رہنے والے اور وہ ابو رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوم وشال سے منع فرمایا اور سوم سمت سے سوم وشال کے معنی تو یہ ہیں کہ بیچ میں آدمی افطار نہ کرے روزے پہ روزے رکھتے چلے ہی جائے تو یہ ہے سوم وشال آپ نے اس سے روکا ہے اور روکنے کی وجہ یہی تھی کہ روزہ بے شک عبادت ہے مگر عبادت اتنی نفلی عبادت کرنا کہ جو تکلیف دہ بن جائے تو وہ ظاہر ہے کہ اس کا نام عبادت نہیں ہوگا اللہ سبحان العالی نے شریعت کو اسی حد تک اس کے احکام رکھے ہیں کہ جو عام لوگوں کے اور سبھی لوگوں کے قدرت اور طاقت کے مطابق ہوں اسی کو قرآن شریف میں فرمایا گیا کہ ماں انسل علی کا قرآن ہم نے یہ قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ کو مشقت میں ڈالے تو شریعت مشقت پیدا کرنے کے لئے نہیں آئی ہے بلکہ نظام زندگی کو آرگنائز اور مرتب کرنے کے واسطے قانون جو دینے کے لیے آئی کہ زندگی کا نظام جو ہے وہ انسانی اخلاقی اصولوں پر مرتب ہونا چاہیے ہے کہ حضرت مریم جب حمل سے تھیں اور پیٹ میں بچہ تھا حضرت عیسی علیہ صلاحت والسلام پیٹ میں تھے تو اب چونکہ شادی شدہ نہیں تھی تو ان کو اس حالت میں بڑی پریشانی ہوئی کہ میری شادی نہیں ہے اور لوگ میں حمل سے ہوں تو لوگ کیا کہیں گے مجھے اور ظاہرے کے الزام لگائیں گے تہمتیں لگائیں گے تو میں کیا جواب دوں گی تو اللہ سبحانہ الطالیہ نے فرمایا تر نمن البشری احادن فکولی انی ندر تل رحمان فلن اکلیم یوم انسیا اگر کوئی آدمی تمہیں ملے تو تم اس سے کہتے ہیں نا کہ میں نے تو اللہ کے واسطے ایک روزہ رکھا, روزہ رکھا ہوا ہے لہٰذا میں بات نہیں کروں گی تو بات, کرنے بات نہ کرنے کا بھی روزہ پچھلی سریت میں ہوتا تھا اس سریت میں آ کر اس کو منع کر دیا گیا کہ بات چیت کرنے کا روزہ نہیں ہے روزے میں بات بھی کر سکتے ہیں ذکر کر سکتے ہیں تلاوت کر سکتے ہیں ہر طرح کی بات ہو سکتی ہے ہاں غالم گلوچ گیوت چغل خوریا یہ تو اور دنوں میں بھی منع ہیں تو روزے میں تو اور بھی رکنا چاہیے ابو حنیفہ ان شیبان کالنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن سوم السمت و سومال ابو حنیف صحیحبان ابن عبدالرحمان سے ارویا ابن کثیر سے وہ مہاجر ابن اکرما سے اور ابو بو رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سو میں سمت سے اور سو میں سے روکا ہے کیونکہ اس میں, اس میں علماء کہتے ہیں کہ مشقت تو ہے ہی دوسری بات یہ کہ یہ دوسرے مذاہب میں جہاں کہ یہ روزہ بولنے کا روزہ بھی ہوتا تھا جیسے میں نے کہا کہ مریم کو اس کا حکم ملا تو وہ ان کے مذہب میں رہا نسار کے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ ہے کہ مسلمان اپنے کسی عمل میں نصارہ کے جیسے نہ ہوں تو لہذا ان کا جو بھی طریقہ ہے عبادت کا وہ ان کا ان کے ساتھ ہے مسلمانوں کا طریقہ عبادت وہ ہے جو اللہ نے متعین کر دیا تو وہ ان سے مختلف ہے لہذا یہ اختلاف باقی رہنا چاہیے ابو حنیفہ ان عبد الملک عن قضی عن سعید ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن سیامی سلاث ایام تشریق وہ بھی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم انسیا من اليوم اللذی رمضان ابو حنیفہ عبد الملک ابن عمیر سے اور وہ قزع سے اور وہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق کے تین دن جو ہیں اس کے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ایام تشریق کون سے ہیں کی بارمی تاریخ تیرہویں تاریخ اور اسی طرح سے چودہویں تاریخ یعنی عید کا تو روزہ ہوگا ہی نہیں لیکن یہ کہ یہ اس کے بقر عید کے جو دسویں تاریخ ہے اس کے بعد کے جو دن ہوں گے اس میں بھی روزہ رکھنے سے آپ نے منع فرمایا ہے یہ یا میں تشریق ہیں اور اسی سند میں سے یہ بات بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے روزہ رکھنے سے بھی منع فرمایا ہے جس میں رمضان کا ہونا مشتبہ ہے یعنی مراد یہ کہ انتیس تاریخ کو چاند کے ہونے کا اعلان نہ ہو اور تیسواں تاریخ ہو تو یہ خیال کر کے ہو سکتا ہے کہ رمضان کا بھی رمضان شروع ہو چکا ہو تو اس لیے روزہ رکھ لیا جائے احتیاط منع فرمایا ہے تو اس کو کہتے ہیں یوم شک کا روزہ تو اس لیے روزہ رکھا ہے کہ لوگ لوگوں میں اس سے پریشانی پیدا ہو جائے گی لوگ روزہ نہیں جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہے حالانکہ انہوں نے صحیح کیا کہ روزہ اس لیے نہیں رکھا کہ رمضان شروع نہیں ہوا لیکن وہ اس شبے میں پڑ جائیں گے کہ پتا نہیں ہمارا کوئی روزہ تو نہیں چھوٹ گیا ہم گنےگار ہو گئے اس طرح کی پریشانیوں سے بھی مسلمانوں کو بچانا مقصود ہے اس واسطے یوم شخص سے آپ نے منع فرمایا ہے ہاں ایک روایت میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مثال کے طور پر ہفتے میں کسی دن کے روزہ رکھنے کا عادی ہے یا مہینے میں کسی دن کے روزہ رکھنے کا عادی ہے نفلی روزہ اور وہ اتفاق سے وہی دن آ کے پڑ جائے یوم شک والا تیس رمضان تیس صابان جبکہ چاند کا اعلان نہیں ہوا تو اگر اس کے روزے کا دن آ کے پڑ جائے تو پھر کوئی حرض نہیں وہ روزہ رکھ سکتا ہے اس لیے کہ وہ یوم شک کا روزہ نہیں رکھ رہا ہے وہ اپنے معمول کے مطابق روزہ رکھ رہا ہے کہ وہ جو ہر مہینے ایک روزہ رکھتا ہے یا دو رکھتا ہے یا تین رکھتا ہے یا ہر ہفتے میں ایک دن رکھتا ہے مثلا کوئی شخص جس نے عادت بنالی کے دوسمبے کا پیر کا دن کا روزہ رکھے گا وہ ہر ہفتے پیر کا دن کا روزہ رکھتا ہے اتفاق سے پیر کا دن آ کے پڑ گیا ہے تیسر تیس صابان کو وہ روزہ رکھ سکتا ہے کیونکہ وہ میں شک کا نہیں کہلائے گا اس کا روزہ بلکہ وہ پیر کے دن کا ہی کہلائے گا ابو حنیفہ عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر ابن الخطاب نظرت تو ان تکی فف المسجد الحرام فلیہ فلم فلما اسلمت تو رسول اللہ صلی اللہ فقال نظری کا ابو حنیفہ نافع سے روایت کرتے ہیں اور جو نافے وہ ہیں جو حضرت ابن عمر کے آزاد کردہ غلام ہیں اور ان کے شاگرد ہیں اور وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ میں نے منت مانی تھی اس بات کی کہ میں مسجد حرام میں اعتکاب کروں گا اور یہ منت جاہلیت کے زمانے میں جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اس زمانے میں وہ منت مانی تھی لیکن منت کو پورا نہیں کر سکے تھے اور یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو گئے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ میں نے مسلمان ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سوال کیا کہ آ رسول اللہ میں نے جاہلیت کے زمانے میں میں نے منت مانی تھی کہ میں مسجد حرام میں مکہ میں اعتقاف کروں گا تو اب یہ تو جاہلیت کی منت تھی اور اب میں مسلمان ہوں تو کیا میرے ذمے اب بھی ہے کہ میں اس نظر کو منت کو پورا کروں تو آپ نے فرمایا کہ اپنی نظر کو پوری کرو کیونکہ اگر یہ تو اچھا عمل ہے ایسی منت ماننا تو اچھی چیز ہے جب اچھی, اچھی ہے تو وہ مسلمان تو اس کو اور بھی کرنا چاہیے یعنی کہ اسلام لانے کے بعد اچھا کام بھی چھوڑ دے برا کام چھوڑے گا کتاب الحج حجو کے معنی ارادہ کرنے کے ہیں اور یوں تو ہر عمل میں ارادہ کرنا پڑتا ہے نماز پڑھنی ہے تو اس میں بھی ارادہ کرنا ہے وضور کرنی ہے تو اس میں بھی ارادہ کرنا ہے سارے کاموں میں ارادہ ہے جس کو نیت کہتے ہیں مگر حج میں خاص طور پر یہ بات ہے کہ یہ سفر آدمی کرتا ہے سامان تیار کر رہا ہے سواری میں پر بیٹھ رہا ہے یہ سفر انسان کا کسی اور کام کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور حج کے لیے بھی ہو سکتا ہے تو یہاں اس کی نیت ہی آ کر اس سفر کو عبادت بناتی ہے اگر نیت نہ ہو تو پھر گھر سے چلتا چلتے ہوئے وہ حاجی نہیں بن سکتا اس کی عبادت جو ہے یہ سفر جو ہے اس کی عبادت میں نہیں آئے گا جب تک کہ وہ شروع سے نیت نہ کر لے تو اس ارادہ کرنے کی وجہ سے ہی اس پورے اس عمل کا نام الحج ہو گیا تو حجا کے معنی ارادہ کرنے کے ابو حنیفہ نتی نبی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ وسلم الحجہ فلی وجل ابو حنیفہ عطیہ سے اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حج کا ارادہ کیا اس کو چاہیے کہ وہ جلدی کرے یعنی مقصد یہ ہے کہ ارادہ کرنے کے معنی یہ ہیں کہ جس پر حج فرض ہو جائے جو بھی شرائط ہیں فرض ہونے کی کہ راستہ پر امن بھی ہو وہاں تک پہنچنے کی طاقت ہو اس طاقت میں یہ بات داخل ہے کہ سفر خرچ اپنے پاس ہونا چاہیے اسی طرح سے جن لوگوں کے خرچ کی ذمہ داری اس پر ہے مثال کے طور پر بیوی بی بچے وغیرہ ان کے اتنے عرصے کا خرچ ہونا چاہیے کہ جتنے عرصہ اس کا سفر میں لگے گا سفر حج میں یہ ہیں وہ سب شرائط اس کی تو جب یہ شرائط پائے جائیں تو حج فرض ہو جاتا ہے اب حج فرض ہو جائے تو یوں تو کبھی بھی ادا کر لے جب تک زندگی ہے وہ حج کر سکتا ہے ضروری نہیں کہ وہ اسی سال جائے مگر آپ نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ جلدی کرے یعنی فضیلت یہ ہوگی کہ جیسے فرض ہو جائے وہ اسی سال حج کے لیے جائے کیوں اس واسطے کہ زندگی اور موت کا کچھ پتہ نہیں تو اس لیے جب فرض ہو گیا تو اسی سال جلدی کر کے حج کو جانا چاہیے لیکن اگر نہیں کیا دوسرے سال جائے گا تیسرے سال جائے گا یہ نہیں ہو گئی قضا ہو گئی بلکہ ادا ہی مانی جائے گی تاہم اسے جلدی کرنا چاہیے ابو حنیفہ عن القامہ اس میں احرام کا مسئلہ آ رہا ہے ابو حنیفہ عن القما عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم الله بن دينار عن ابن عمر أن رجلا قال يا رسول الله ماذا يلبس المحرم من السياب قال لا يلبس القميس ولا العمامة ولا القباء ولا السرابيل ولا البرنس ولا صوب مسه ورس أو زعفران ومن لم يكن له نعلان فليلبس الخففين وليقطعهما أسفل من القابين احرام کے اس میں مسائل ہیں کیسا ہونا چاہیے یہ احرام والا کس طرح کے کپڑے پہنے ابو حنیفہ عبداللہ ابن دینار سے اور وہ ابن عمر رضی اللہ عنما سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ مرد جو ہے وہ احرام میں کیسے کپڑے پہنے آپ نے فرمایا قمیص نہ پہنے نہ پگڑی باندھے اور نہ عبا جو ہے جیسے چوگا ہوتا ہے یا شیروانی وغیرہ وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز نہ پہنے اور نہ پاجامہ اور شلوار پہنے اور نہ ٹوپی پہنے برنس اور نہ ایسا کپڑا پہنے کہ جس کو ورس اور یا زعفران میں رنگا گیا ہو ورس بھی ایک خاص قسم کے خاص ہوتی تھی جس سے کپڑے رنگے جاتے تھے اور اس کے رنگ میں خوشبو بھی ہوتی تھی جیسے زعفران میں خوشبو ہوتی ہے تو آپ نے ان زعفران اور ونس میں رگے ہوئے کپڑے جو ہوتے ہیں اس سے بھی روکا کیونکہ خوشبو منا ہے اور یہاں خوشبو اس کپڑے کے اندر بسی بھی ہوگی تو ایسے کپڑے پہننے سے روکا آپ نے کہ جو سلے ہوئے ہوں یعنی بدن کے جیسے مثال کے طور پر بدن کے ڈیزائن کے مطابق کہ اب قمیض ہے تو اس میں آستی نے الگ ہوتی ہیں اور سینے کے اوپر الگ حصہ ہوتا ہے اسی طرح سے شلوار اور پاجامے کے دونوں ٹانگوں کے واسطے الگ الگ پہنچے ہوتے ہیں تو اس طرح کے کپڑوں سے منع فرمایا ہے ہاں اگر کوئی مثال کے طور پر جو چادر ہے نیچے لنگی کے طور پر پہننے کے لیے اگر وہ اتنی مختصر ہے اور تنگ ہے کہ اگر اس کو آگے سے نہ کیا جائے تو ستر کے کھلنے کا خطرہ ہے صورت میں اس کو صرف سامنے سے سینے کی اجازت ہوگی تو وہ پاجامے اور شلوار کے حکم میں نہیں آئے گا اور دراصل اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے کہ ستر نہ کھلے رہے گی وہ پھر بھی لوں ہی اس واسطے اس کی اجازت ہوگی اور آپ نے ٹوپی سے اور پگڑی سے اس واسطے منع فرمایا کہ سر تو کھلا رکھنا ہے جب ٹوپی ہوگی اور پگڑی ہوگی تو سر کہاں سے کھلا رہے گا ومن لم یقن لہو نالان اور جس کے پاس جوتے نہ ہوں اور پہننے کے لیے تو اس وہ خفین پہن سکتا ہے چمڑے کے موزے مگر وہ ان دونوں کو ٹخنوں سے نیچے تک کاٹ دے کیونکہ خفین جو ہوتے ہیں وہ ٹخنوں سے اوپر تک ہوتے ہیں جوتے تو نہیں ہوتے ایسے تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس جوتے نہیں ہیں وہ ٹھیک ہے خفین پہن لے چلنے کے واسطے آسانی ہو مگر ٹخنے کھلے رہنے چاہیے تو اسی واسطے ٹخنے جب کھلیں گے تو اس سے بعد سو کہاں ہے ہے جو ہے پیر کے اوپر کی ہڈی سامنے کی جو ہے وہ بھی کھلی ہوئی ہونی چاہیے اس لیے چپل جو ہیں ہوائی چپل اس طرح کے ویسے جوتے یا بےشک جوتے بھی ہوں مگر اوپر کی ہڈی کھلی ہوئی ہو ٹخنے کھلے ہوئے ہوں تو ان کا پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے ابو حنیفہ ان امربن دینار ان جابر ابن زید عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل یق الزار فلی البسراویر و ملم یق العلن فلی البسقر فین ابو حنیفہ ابن دینار سے روایت کرتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس اظہار نہ ہو یعنی لنگی کے طور پر پہننے کے لیے کوئی چادر نہ ہو تو وہ اس صورت میں شلوار یا پاجامہ پہن سکتا ہے اور جبکہ وہ شلوار بھی ایسی مثلا نہیں ہے کہ اگر اس کے سیون کھول کر کے اور اس کو اس طرح سے بنا دیا جائے کہ ایک لنگی بن جائے اگر ڈھیلی ڈھالی شلوار ہے تو پھر اس کو کھول دینا چاہیے تو کھول کر کے پھر اس کو اس طرح سی دے کہ جیسے لنگی ہوتی اور اگر ایسی صورت اس میں نہیں ہو سکتی پھر وہ بے شک جو سلوار یا پاجامہ ہے اس کو پہن سکتا ہے کیونکہ بہارا سطر کو چھپانا ہے اور جس کے پاس جوتے نہیں ہیں اس کو چاہیے کہ وہ موزے پہن لے اور وہی جو اوپر مسئلہ آیا کہ اس کو وہ کاٹ لے ٹخنوں سے نیچے تک کر لے اس کو بس اللہ رحمان الرحیم ابو حنیفان ابراہیم منتشر عن إبراهيم بن المنتشر عن أبيه قال سألت ابن عمر آية طيب المحرم قال لئن أصبح انضح قطرانا أهب إلي من أن أصبح انضح طيبا طيبا فأتيت عائشة فذكرت لها فقالت أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فپا ففی ازوادی سما اسبہ طانی محرم ابو حنیفہ ابراہیم ابن منتشر سے روایت کرتے ہیں وہ اپنے والد اور منتشر سے انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا پوچھا کیا محرم یعنی احرام باندھنے والا جو ہے وہ خوشبو لگا سکتا ہے خوشبو کا مطلب پرفیوم عطر وغیرہ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر محرم جو ہے اس کے اندر سے قطران کی بو آ رہی ہو قطران ایک ایک جھاڑی ہوتی تھی ایک اس میں سے خاص قسم کی بو معلوم ہوتی تھی تو مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر سے بو آ رہی ہو محرم کے اندر سے بدبو خوشبو کے بجائے تو مجھے زیادہ پسند ہے اس بات کے مقابلے میں کہ اس کے اندر سے خوشبوئیں مہکتی بھی ہوں محرم کے اندر سے راوی المنتصر کہتے ہیں کہ میں اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچا اور میں نے ان سے اس بات کا ذکر کیا کہ میں نے عبداللہ بن عمر سے یہ سوال کیا تھا اور انہوں نے یہ جواب دیا تو عائشہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشبو لگائی پھر آپ نے اپنی بیویوں آپ اپنی بیویوں کے پاس تصیف لائے گئے اور پھر صبح کو آپ محرم تھے تو بظاہر علم معلوم ہوتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ اس بات کے حق میں ہیں کہ محرم اس استعمال کر سکتا ہے پرفیوم اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے فرمانے کا مطلب بظاہر علم معلوم ہوتا ہے کہ محرم پرفیوم استعمال نہیں کر سکتا ہے لیکن حقیقت دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے فتوے کا حاصل تو یہ ہے کہ احرام باندھ لینے کے بعد اب خوشبو کا استعمال نہیں ہونا چاہیے احرام کے بعد خوشبو منع ہے اور اب تو اس میں سے بو آتی بھی ہو کچھ بھی ہوتا ہو وہ, وہ سب صحیح ہے اس لیے کہ محرم کے لیے اشج الج حج کے بارے میں آیا الحجو السج الج تو سج کا ترجمہ بعض نے تو تلبیہ پڑھنے والا ہو اور بعد نے کہا کہ اشائز اشائز کے معنی یہ ہے کہ میلا کچہلا ہونا جس کو کہتے ہیں وہ ہے تو محرم کا میلا کچہلا ہونا یہ مطلب نہیں کہ جان بوجھ کر ہو بلکہ یہ کہ جب احرام طویل ہو جائے گا تو ان کے کپڑے میلے ہوں گے نہ آئے گا نہیں تو بدن بھی میل آئے گا تو اب ظاہرہ یہ احرام کی وجہ سے ہو رہا اس کی حالت پسندیدہ ہے احرام کے علاوہ اور دنوں میں تو صفائی اور ستھرائی کو پسند کیا جائے گا لیکن یہاں احرام کی وجہ سے جو ہو رہی ہے بات تو اس لیے اس کو پسندیدہ قرار دیا آئس رضی اللہ عنہ کے کہنے کا حاصل یہ ہے کہ احرام بانگنے سے پہلے یعنی جس وقت کپڑے احرام کے پہنے اور ابھی احرام کی نیت نہیں کی ہے وہ کپڑے ہی اپنے بدن پر آئے ان کو خوشبو لگا سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا لیکن بعد میں جب احرام کی نیت کر لی جائے پھر نہیں چنا وہ یہی کہہ رہی ہیں کہ اے نبی اے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے خوشبو لگائی آپ رات میں اپنی بیویوں کے پاس تشریف لے گئے اور پھر صبح کو آپ نے احرام کی نیت کی اور احرام محض کپڑے پہننے کا نام نہیں ہوتا بلکہ احرام ہوتا ہے جب جبکہ وہ کپڑے پہن کر دو رکعت نماز پڑھ کر اب نیت کر لے اور تلبیہ پڑے اب وہ مورے اس کے بعد خوشبو لگانا منع ہوگا تو دونوں میں کوئی تارز نہیں رہا باب تمتو تمتو کے معنی آتے ہیں فائدہ اٹھانے کے تو تمتو حج کے معاملے میں اس کے لیے بولا جاتا ہے کہ ایک ہی سفر میں آدمی اس م... اسی وقت میں جو کہ موسم حج ہے اور جن دنوں میں لوگ حج کے لیے جا رہے ہوتے ہیں اس وقت کوئی شخص عمرہ بھی کرے اور حج بھی کرے تو اس نے دو عبادتوں کو ایک ہی سفر میں جوڑ کر فائدہ اٹھا لیا ہے اس لیے اس کو تمتو کہتے ہیں ابو حنیفہ انبی زبیر عن جابر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم امر اسحاب المن ان ان احرامیم بالحجی وجال امرتن ابو حنیفہ ابو زبیر سے وجابر سے رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ وہ اپنے حج والے احرام سے حلال ہو جائیں اور اپنے اس جو, جو انہوں نے احرام باندھا ہوا ہے اس کو عمرے کا احرام قرار دے لیں وہ اح... اصل مسئلہ یہ تھا کہ مشرقین کے ہاں یہ بات غلط سمجھی جاتی تھی کہ حج کے زمانے میں عمرہ کیا جائے ان کے ہاں صرف حج ہی ہوتا تھا اور عمرہ نہیں عمرہ کے لیے ان کے ہاں دوسرا وقت ہوتا تھا عام طور پر رجب کا مہینہ اس مہینے میں عمرہ کیا کرتے تھے لیکن یہ کہ حج کے موسم میں عمرہ نہیں بس حج ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بتلانے کے لیے کہ چونکہ آپ کا ایک ہی حج ہو رہا ہے اب اس کے بعد اور حج ہونے والا نہیں تو اس لیے آپ نے اس ذہنیت کو ختم کرنے کے لیے ان صحابہ نے کہ جنہوں نے حج کا ہی احرام باندھا ہوا تھا آپ نے حکم دیا کہ اس کو عمر کا احرام قرار دے لو عمرہ کرو اور اس کے بعد اس کو عمر احرام کو کھول دو اور اس کے بعد پھر جب حج ہوگا تو حج کے لئے نیا احرام باندھنا اسی کو تمو کہتے ہیں اگر ایک ہی احرام سے دونوں ہوں حج بھی اور عمرہ بھی اس کو کران کہا جاتا ہے اور صرف حج کا احرام ہو اس میں عمرہ نہ کیا جائے تو پھر اس کو افراد کہتے ہیں تو آپ نے اس غلط ذہنیت کو کے خلاف مسلمانوں کا ذہن بنانے کے لیے آپ نے یہ حکم دیا کہ اپنے اس احرام کو عمر کا احرام کر کے اور احرام کھولیں اور پھر حج کا احرام باندھیں گے دوسری بات پڑھ لیجیے پھر میں بتاتا ہوں ابو حنی فان ابی زبیر انجابر قال لما امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما امر بھی فی حج الوداع قالسورا قطب نالکن یا رسول اللہ اخبرنا عن عمرتنا علنا خاص ابو حنیفہ ابو زبیر سے اور وہ جابر رضی اللہ عوایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جو بھی حکم دیا تھا حجت الوداع میں یعنی جو بھی اوپر گزر چکا کیا نے فرمایا کہ یہ احرام جو ہے اپنا اس کو عمرے کا احرام قرار دے لو اور اس کو عمرہ کر کے اس کو کھول لو تو جب یہ حکم دیا تو سراق ابن مالک نے یا رس کیا اللہ ہمارے اس عمرے کے بارے میں ہم کو بتلائیے یہ ہم صحابہ کے لیے خصوصیت کے ساتھ ہے ایسا یہ ہمیشہ کے لیے آپ نے فرمایا ہمیشہ کے لیے یعنی اس حج کے زمانے میں عمرہ کرنا یہ ہماری خصوصیت ہے صحابہ کی یہی ہے کہ ہمیشہ کے لیے یہ مسئلہ ہو گیا وہی بات کہ مشرقین میں چونکہ طویل عرصے سے یہی رواج چلا آتا تھا کہ آج کے زمانے میں عمرہ نہیں ہوتا اور آپ نے اس کے خلاف حکم دیا اس یہ سوال کیا گیا اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا اب بھی یہ صورت ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی شخص احرام باندھے حج کا اور بیچ میں اس کا ارادہ ملتوی ہو جائے اور وہ عمرہ کر کے اور اس کو کھولنا چاہے تو کیا ایسا کر سکتا ہے فقاہ کہتے ہیں کہ نہیں اب یہ حکم منسوخ ہے یعنی ایسا نہیں کیا جا سکتا کہ وہ حج کا احرام ہو اور اس کو کھول دے عمرہ کر کے اس کو حجی کرنا ہوگا یہ اس وقت تھا کہ جب آپ ایک غلط ذہنیت کا علاج کر رہے تھے تو حج کے موسم میں عمرہ اور حج دونوں ہو سکتے ہیں مگر جب احرام حج کا ہو گیا تو پھر حجی کرنا ہوگا جبھی کھلے گا ورنہ تو دم دینا پڑے گا اگر بغیر حج کے احرام کھول دیا تو دم دینا ہوگا کیونکہ اس نے جنات کی ہے جرم کیا ہے ابو حنیفہ عن الحیثم عن رجل عن عائشة انہا قدمت وہی متمتعت وہی حائض فعمرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرفضت عمرتہ ابو حنیفہ حیثم سے اور وہ ایک صاحب سے روایت کرتے ہیں جو حضرت عائشہ سے نقل کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ آئیں یعنی آئن کا مطلب یہ ہے کہ حج کے لیے اس حالت میں کہ وہ تمتو کرنے والی تھیں یعنی انہوں نے احرام باندھا تھا عمر کا حج کے زمانے میں کیونکہ بعد میں حج کا احرام باندھیں گے اس حالت میں کہ وہ ان کو حیض تھا یعنی ان کو پیریڈ آ رہے تھے مہینے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا اور انہوں نے اپنا عمرہ توڑ دیا تو کیونکہ عمرہ جو ہے وہ اگر اس کو اس کو جاری رہنے کی کوئی صورت ہی نہیں اس واسطے کہ عمرہ کہتے ہی اس کو ہیں کہ اس کو طواف کرنا ہوگا اور صحیح کرنی ہوگی اب حج کا وقت قریب آنے والا ہے تو آپ نے فرمایا کہ تم جو اس پیریڈ میں ہو تو عمرے کو توڑ دو اب حج کا ہی تم احرام باندھنا مگر چونکہ احرام باندھی ہوئی تھیں اس لیے اور جگہ یہ مسئلہ آتا ہے کہ پھر نبی کریم علیہ وسلم سے آگے تیسری حدیث آ رہی ہے تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بعد پھر حکم دیا کہ اب جا کر تم اس عمرے کی قضا کر لو کہ جو عمرہ جو تم نہیں کر سکی تھی اور تم سے احرام کھلوا دیا تھا اس حیض کی وجہ سے پیڈیت کی وجہ سے تو یہ حکم ہوگا حج کا بھی کہ اگر کسی وجہ سے کوئی شخص جو ہے احرام باندھے حج کا اور حج نہ کر سکے اور احرام کھولے تو اس کو قضا کرنی ہوگی یہ حالت عمرے کی بھی ہے ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن اسود عن ان عیشت انا قدیمت متمیاتن وحی حاید الفا مرحن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فردت عمرتحا ابو حنیفہ اپنے استاد حماد سے اور ابراہیم نخائی سے اور وہ اسود سے اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ وہ آئیں اس حالت میں کہ وہ تمتو کرنے والی تھیں اور وہ حیض سے تھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ عمرہ توڑ دیں تو انہوں نے عمرہ توڑ دیا جہاں تک حج کا تعلق ہے یہ اس میں اگر عورت کو احرام کی نیت کرنے کے بعد مثلاً پیریڈ شروع ہو جائیں تو اس کو احرام توڑنے کی ضرورت نہیں ہے وہ احرام میں رہے گی اور سارے ارکان حج کے وہ کرے گی سوائے طواف کے طواف نہیں ہوگا کیونکہ تواف کے لیے مسجد احرام میں جانا ہوتا ہے اور مسجد میں عورت کا ایسی حالت میں جانا منع ہے تو طواف نہیں کرے گی باقی ہے کہ اور جب تواف نہیں کرے گی تو صحیح بھی نہیں ہوگا لیکن عرفات میں جانا مینا میں جانا اور مستلفی میں جانا اسی طرح سے جمرات کنکریاں یہ سارے کام ہوں گے سوائے طواف کے جب اس حالت سے نکل جائے گی یعنی پاک ہو جائے گی تو پھر وہ طواف وغیرہ کر لے گی ابو حنیفہ ان حماد ان ابراہیم ان اسود انعیصہ انا متمطیاتن و حاید الفا مرحا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرفضت عمرتحا وسطنف الحج حتى اذا فرغت من حجیحہ امرحہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم ان تصدر الى الى الى تنعیم عبد الرحمن ابو حنیفہ حماد سے اور ابراہیم نخائی سے السود سے عبرط عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ وہ آئیں حج کے لیے اس حالت میں کہ وہ تمتو کرنے والی تھیں اور وہ حض سے تھیں تو نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ عمرہ توڑ دیں انہوں نے عمرہ توڑا اور حج کا نئے سرے سے احرام باندھا یہاں تک کہ جب وہ حج سے فارغ ہو گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ تنعیم جائیں اپنے بھائی عبدالرحمان کے ساتھ اور وہاں جا کر کے وہ عمرے کا احرام باندھ کر آئیں اور عمرہ کر لیں وہیں سے یہ بات مکے میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو عمرے کا احرام باندھنے کے واسطے جانا پڑتا ہے تنعیم مسجد جس کو آج کل مسجد عائشہ کہتے ہیں وہاں مسجد بنا دی ہے اور یہ بیت اللہ سے تقریباً تین میل ہے مینا کے راستے میں اب تو خیر وہ مدینہ کے راستے میں مدینہ جو روڈ اب جا رہی ہے بالکل اسی روڈ کے اوپر ہے یہ مسجد عائشہ تنعیم تو تین میل کا فاصلہ تو مزید حرام سے ہے لیکن اب تو مکے کی آبادی وہاں تک پہنچ گئی ہے مزید آہسہ کے قریب تک تو آپ نے فرمایا کہ وہاں جائیں تو اس لیے مکے کے رہنے والوں کو عمرہ کا احرام وہاں سے باندھنا ہوتا ہے مکے کے رہنے والے کا مطلب یہ نہیں کہ جو مکی ہیں بلکہ جو حج کے لیے پہنچ کے ہیں اور مکے اب ہیں اگر ان کو جو ہے عمرہ کرنا ہے تو احرام باندھنے کے لیے ان سب کو بھی وہیں جانا ہوگا ہاں مکی کو جو ہے مکے کا رہنے والا یا کوئی شخص باہر سے آ کر مکے میں اس وقت موجود ہے اس کو حج کا حرام باندھنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں حج کا حیرام مکے سے بنت جائے گا عمرے کے حرام کے لیے تو جانا ہوتا ہے ابو حنیفا ان رجولین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لف دہ العمرتا بقا رتم ہاں ابو حنیفہ حیثم سے اور وہ ایک, ایک آدمی سے اور وہ جو حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں تو یہ کہ حضرت عائشہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عمرہ توڑنے کی وجہ سے دم دینے کے لیے بطور دم کے ایک گائے ضبح کی تو اب اس سے مسئلہ یہ صاف ہو گیا کہ اگر عورت نے جس نے کہ عمرے کا احرام باندھا ہے اور اس کو پیڈیا شروع ہو جائیں اور پھر وہ عمرہ توڑے تو اس کو دم دینا ہوگا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گائے دبا کی ان کی طرف سے دم دیا ابو حنیفہ ان عبد الملک ان نبی ابن حراس حراس انعشتا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم امرا برف عمر دمن ابو حنیفہ عبد الملک سے اور وہ ربی ابن حراش سے اور وہ عرط عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان کے عمرہ توڑنے کی وجہ سے دم دینے کا ابو حنیف انحمد عن, عن ابراہیم علی لسوت عائشہ انہا قالت یا نبی اللہ یزر الناس و بحدین و عمر و اضدر البحجتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن ابن ابی بکر فقال ان طلقب علطنعیم فلتہل سمل تفرق منہا تم ملتا علیہ فعینی ان پذر و ابو حنیفہ حماد سے اور وہ ابراہیم نخائی سے اور وہ اسود سے عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ نے عرض کیا یا نبی اللہ لوگ تو حج اور عمرہ دونوں کر چکے اور میں نے صرف حج کیا کیونکہ انہوں نے تو عمرہ تو توڑ دیا تھا اس لیے انہوں نے سوال کیا کہ میرا تو حج ہوا اور لوگوں نے عمرہ بھی کر لیا حج بھی کر لیا تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدالرحمان ابن ابی یعنی حضرت عائشہ کے بھائی کو حکم دیا کہ تم اپنی بہن کو لے کے تنعیم جاؤ اور وہاں سے وہ احرام باندھیں پھر جب یہ عمرے سے فارغ ہو جائیں تو جلدی سے جلدی میرے, میرے پاس تک لے کے آ جاؤ میں عائشہ کا انتظار بتنے عقبہ میں کرتا رہوں گا بتن عقبہ سے مراد ہے مینا کے اندر وہ مقام کے جہاں جمرات ہیں جہاں کنکڑیاں ماری جاتی ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں وہاں چار کروں گا تو ان کو عمرہ کرا کر لے کے آ جاؤ تو عمرہ کی قزا اس طرح سے کرائی تو عمرہ کی قضا بھی ہوگی اور چونکہ حیران توڑا ہے تو اس کا دم بھی دینا ہوگا کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دم دیا تھا محرم, لحم السید لحم السید محرم کے لیے شکار کا گوشت ابو حنیفہ عن محمد بن المنقدر عن عثمان بن محمد عن طلحة بن عباید اللہ قال تذاکرنا لحم صید یسیده الحلال فیاء کلو المحرم ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نائم حتى ارتفعت اصواتنا فاستیقذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال فيما یتنازاؤن فَقُلْنَا فِي لَحْمِ صَيْدٍ يَصِيدُهُ الْحَلَالُ فَيَأْكُلُهُ الْمُحْرِمُ قَالَ فَأَمَرَنَا بِأَكْلِهِ ابو حنیفہ محمد ابن اب منقدی سے اور وہ عثمان ابن محمد سے وہ طلحہ ابن عبید اللہ سے روایت کرتے ہیں طلحہ ابن عبید اللہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے ایک شکار کے گوشت کے بارے میں کہ جس کو ایک ایسے آدمی نے شکار کیا کہ جو احرام میں نہیں تو اس کو احرام والا کھا سکتا ہے کہ نہیں اس میں ہماری بحث چل رہی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے آرام فرما رہے تھے یہاں تک کہ ہماری آوازیں بحث میں بلند ہو گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاگ گئے اور آپ نے فرمایا تم لوگ کس چیز میں جھگڑ رہے تو ہم نے کہا کہ ایک ایسے شکار کے گوشت کے سلسلے میں جس کو حلال آدمی نے یعنی احرام میں نہیں ہے اس نے شکار کیا ہو تو اس کو محرم کھائے تو اس بارے میں ہم بحث کر رہے تھے راوی کہتے ہیں طلح بن عبید اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس کے کھانے کی اجازت دے دی دی دوسری جوایت بھی پڑھ لیں ابو حنیفہ محمد بن نبی رحتم من اصحاب صلی اللہ علیہ وسلم القوم حلال فنظرت فصرت ابو حنیفا محمد اور ابو قدادہ ابن ابو قدادہ الحرارث سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی ایک جماعت میں چلا مطلب یہ کہ احرام میں تھے یہ اور اس جماعت میں میرے علاوہ کوئی حلال نہیں تھا یعنی سب کے سب احرام میں تھے میں احرام میں نہیں تھا تو میں نے ایک گور خر دیکھا اور میں میں اپنے گھوڑے کی طرف دوڑا اس پر سوار ہوا اور میں چل پڑا میں اپنا کوڑا جو ہے جو گھوڑے کو ہنکانے کے لیے ہو میں اس کو جلدی میں بھول گیا اٹھانا تو میں نے لوگوں سے کہا کہ یہ کوڑا مجھے دے دو انہوں نے انکار کر دیا میں گھوڑے سے اترا اور میں نے اپنا کوڑا لیا اور پھر میں گورخر کے پیچھے چل پڑا اور میں نے ان میں سے ایک گورخر مار لیا تو میں نے بھی کھایا اور ان سب لوگوں نے کھایا جبکہ وہ احرام میں تھے یہ ہے مسئلہ اصل میں احرام کی حالت میں شکار کرنا منع ہے یہ تو اس پر تو سب کا اتفاق ہے مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی اور آدمی نے شکار کیا ہو تو اس کا کھانا احرام والوں کے لیے حلال ہے کہ نہیں اس میں یہ شرط متفقہ ہے سب کے نزدیک کہ اس شکار کے کرنے میں احرام والے نے کسی طرح کی مدد نہ پہنچائی ہو مثلاً شکار کی طرف اشارہ کرنا وہ جا رہا شکار یا شکار کرنے کے لیے کہنا کہ ہمارے لیے شکار کر دو یا کوئی چیز اس کو بطور مدد کے دے دینا کہ جو شکار کے اندر کام آئے ان ساری چیزوں پر اتفاق ہے کہ یہ کوئی کام احرام والے نے نہ کیا ہو تو اس صورت میں اگر شکار کیا گیا تو سر اس کے لیے مسئلہ ہے کہ وہ حلال ہوگا کہ نہیں ہوگا جہاں تک امام مالک رحمتہ اللہ علیہ کا تعلق ہے وہ کہتے ہیں کہ شکار کرنے والے نے نہ تو مدد کی ہو اور نہ وہ شکار اس کے لیے کیا گیا ہو یعنی احرام والے کے لیے تب اس کے کھانا جائز ہوگا ان کے پاس دلیل یہ ہے کہ کلو سعید البر سعید البر کیا نام مالم یسید المحرم ولم یوف الحو گلاف حدیث کا معنی یہ ہے کہ تم گوشت کا اس کے شکار کا گوشت کھا سکتے ہو جب تک کہ احرام والے نے نہ تو شکار کیا اور نہ خود اس کے لیے شکار ہوا یہ ہے دلیل ان کے پاس حدیث ہنسی کا کہنا یہ ہے کہ اس کے لیے شکار ہوا ہو تو جائز ہے اس نے مدد نہ کی ہو نہ اس نے خود شکار کیا ہو اگر احرام،, اگر احرام والے کے لیے شکار کیا گیا تو بھی اس کا کھانا حلال ہوگا یہ حنفیہ کا کہنا ہے اور وہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ اس کے لیے شکار کرنے کے معنی یہ ہی ہیں کہ اس نے اس سلسلے میں کوئی فرمائش نہ کی ہو کہ میرے لیے شکار کر کے لاؤ یہ ہے اس کے معنی ابو حنیفہ عن ابن عمر عن رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے مسئلہ چل رہا ہے کہ احرام والا کن چیزوں کو مار سکتا ہے لوگ شکار کرنا منع ہے تو کیا ہر چیز کا مارنا منع ہوگا یا کن چیزوں کے مار دینے کی اجازت ہوگی وہ مسئلہ اس میں آرہا ہے ابو, ابو حنیفہ النافعان ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یقتل المحرم الفارت والحیت والقلب والحدات والعقرب ابو حنیفہ نافے سے اور وہ عبداللہ عبدالعن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا کہ احرام والا مار سکتا ہے چوہے کو اور سانپ کو کتے کو اور چیل کو اور اسی طرح سے بچھو کو ان جانوروں کو مار سکتا ہے ایک اور روایت میں قوے کا بھی لفظ آتا ہے الغراب البقا غراب ابکا اس کو کہتے ہیں کہ جس کے گرائیوں کا یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ بورے رنگ کا ہوتا ہے پورا کالا نہیں ہوتا اس کو ابقا کہتے ہیں اور اسی طرح سے بعض روایتوں میں افصبا کا لفظ بھی آتا ہے درندہ تو اس کے مارنے کی اجازت ہے اس جو روایت ہیں کہ جیسے میں نے کہا کہ کبے کا لفظ ہے یا درندے کا لفظ ہے اور یہ روایت ہے کہ جس میں پانچ جانوروں کا تذکرہ اس روایت کے اندر ہے تو فقہ نے اس میں غور کیا کہ اس میں اجازت کی وجہ کیا ہے ان جانوروں کو جو مارنے کی اجازت دی ہے تو اس میں وجہ کیا معلوم ہوتی ہے امام شافر رحمتہ اللہ علیہ نے تو وجہ یہ نکالی ہے کہ ان جانوروں کا گوشت نہیں کھایا جاتا لہٰذا جن جانوروں کا گوشت نہیں کھایا جاتا ان کے مارنے کی اجازت ہوگی اور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کے مارنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ شکار کی اجازت نہیں وہ ساخ حدیث گزر چکی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ جو جانور تکلیف دہ ہیں تذیت پہنچاتے ہیں وہ ہے ان کا مارنا جائز ہوگا یہ ان جو روایتوں میں جن کا نام لیا گیا ہے وہ سب کے سب وہ ہیں کہ جو تکلیف پہنچا سکتے ہیں تکلیف پہنچاتے ہیں لہذا جو تکلیف نہیں پہنچانے والے ہیں جیسے بلی ہے بجو ہے ان کے مارنے کی اجازت نہیں ہوگی یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے بہرحال یہ کہ تکلیف دینے والے جانور ہوں اور تکلیف دینے والے جانور وہ کہ جو جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا ان کو مارنے کی اجازت ہے محرم کے واسطے ابو حنیفہ انسماک ابن جبیر یہاں سے مسئلہ آ رہا ہے کہ محرم احرام میں نکاح کر سکتا ہے کہ نہیں احرام کی حالت میں ابو حنیفہ عن سماک عن ابن جبیر جب ابن عباسن قال تزوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن بنت حارث و محرم ابو حنیفہ سماک ابن حرب سے اور وہ سعید ابن جبیر سے اور وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ نکاح کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ممونہ بنت تلحارث سے اس حالت میں کہ آپ احرام میں تھے تو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بحالت احرام نکاح کی اجازت ہے اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ بحالت احرام جو ہے وہ کوئی شوہر اپنی بیوی سے ہم بستر نہیں ہو سکتا بحالت احرام یہاں مسئلہ ہے نکاح کا شبا سے جو ہیں وہ اس معاملے میں مختلف ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ بحالت احرام نکاح بھی نہیں ہو سکتا دلیل ان کی کیا ہے دلیل ان کی چار روایتیں ہیں ایک روایت تو ہے خود عضرت ممونہ کی جن کا نکاح کا مسئلہ ہے عضرت ممونہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح فرمایا مقام صرف میں اور اس حالت میں کہ ہم دونوں حلال تھے یہ ہے عضرت ممونہ کی روایت ظاہر ہے کہ جن کا نکاح کا مسئلہ ہے جب انہیں کی روایت ہو تو کتنی نہ ہوگی شباب کہتے ہیں کہ بھائی ہم بہت مضبوط ہیں اس معاملے میں اس لیے ہمارے پاس بڑی مضبوط دلیل ہے حضرت محمہ ہی کے نکاح کا مسئلہ اور حضرت ممونہ ہی کی روایت ہے دوسری روایت ہے یزید ابن الاسم کی اور یزید ابن الاسم بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ نے نکاح فرمایا حضرت ممونہ سے اور محمو نبی کریم صلی اللہ علم حلال سے دو روایتیں ہوگئی یزید ابنسم کون ہیں یہ حضرت محما کے بھانجے ہیں جس طرح سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی بھانجے ہیں حضرت محمونہ کے حضرت محمونہ خالہ ہوتی ہیں حضرت ابن عباس کی تو یزید ابن اسم جو ہیں وہ دوسرے بھانجے ہیں حضرت ممونہ کے ان کی روایت یہ ہے کہ وہ حلال نبی یقریم صلی اللہ علیہ وسلم حلال تھے یعنی مطلب احرام میں نہیں تھے تو یہ ہوا اور تیسری روایت ہے ابو راسے کی ابو رافع جو ہیں وہ آزاد کردہ غلام ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا فرمانہ یہ ہے کہ نکاح احرام کی حالت میں نکاح نہ کرو یہ ان کا ارشاد ہے تو ایک قول ہوا حضرت عثمان کا اور تین روایتیں ہو گئی ہیں یہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے سلسلے میں اور ظاہر کے کہ تینوں راوی جو ہیں اس لحاظ سے مضبوط ہیں کہ میمونہ رضی اللہ عنہ خود ان کے نکاح کا مسئلہ ہے یزید ابن الاسم اسی طرح بھانجے ہیں میمونہ کے رضی اللہ عنہ جس طرح سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عما بھانجے ہیں اور خود حضر عثمان کا فرمانا ہان جو ہیں وہ ان کا کہنا یہ ہے احرام کی حالت میں نکاح ہو سکتا ہے رہ گیا یہ کہ وہ جہاں تک وہ روایتیں ہیں اس میں دو باتیں ہیں ایک تو یہ کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنما جو ان کا مقام بہرحال یزید ابن الاسم سے بہت بڑھ ہے کیونکہ عبداللہ ابن عباس کو سبھی تسلیم کرتے ہیں کہ یہ فقائے صحابہ میں یزید ابن الاسم صاحبی ہیں اور بے شک بھانجے بھی ہیں جس طرح سے ابن عباس بانجے ہیں ممونہ کے مگر یزید ابن الاسم کا وہ مقام نہیں یہی وہ بات تھی کہ جو ابن دینار نے مالک ابن دینار نے جو ابن شہاب ظہری جو یہی کہہ رہے تھے کہ یزید ابنسم بھانجے ہیں تو بولا بھانجے کیسے واقف نہ ہوں گے اپنے خالہ کے نکاح کی تفصیلات سے تو وہ بھانجے ہیں بہت قریب ہیں اس واسطے ان کی روایت معتبر ہے تو ابن دینار نے کہا کہ یزید ابنسم ایک گاؤں کا آدمی تو اس کو کیا معلوم کہ کی اس کے مقابلے اس کی بات کو تم ابن عباس کے مقابلے میں کیسے ترجیح دے رہے ہیں کہاں ابن عباس کہاں یزید ابن العصم جس پر ابن آب زہری خاموش ہو گیا کہ واقعی ابن عباس کا مقام تو بلند ہے ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا جہاں تک میمونہ کا تعلق ہے تو کہتے ہیں کہ ابن حنسیہ کہ ممونہ کی بات یقیناً معتبر ہوگی کیونکہ وہ صاحب واقع ہیں مگر نکاح کے معاملے میں نہ کہ احرام کے معاملے میں ہم بات کر رہے ہیں احرام کی نکاح کی نہیں کر رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احرام میں تھے کہ نہیں تھے تو اس بارے میں جو ہے ممونہ بھی اور دوسرے لوگ معتبر ہیں جو روایتیں آئیں گی تو اس میں یہ نہیں ہوگا کہ فنا ایسا اور فنا ایسا یوں دیکھیں گے رابی کس درجے کا ہے ابن عباس کا مقام بہر حال ہے جہاں تک سوال یہ کہ روایت بعض صورت مختلف ہے اس کا کوئی جواب تو ہونا چاہیے اس لیے حنافیہ کی طرف سے جواب یہ ہے کہ اصل میں دو چیزیں ہیں ایک ہے محض نکاح ہونا اور ایک ہے نکاح کے بعد جس کو ہمارے یہاں رخصت کہتے ہیں یا شب زفاف منانا ہے وہ بعض دفعہ لفظ نکاح اس کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے کہ شب زفاف کے لیے تو مقام شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محما کے ساتھ گزاری ہے انہوں نے اس کے لیے لفظ تزوجہ اور نکاح کا لفظ استعمال کر لیا وہ اصل میں تو وہاں ان کے ساتھ زفاف ہوا تھا مگر نکاح آپ کا اس سے پہلے بحالت احرام ہو چکا تھا آگے چلنے کے بعد جب آپ حلال ہو گئے تو مقام شریف میں پہنچ کر کے آپ نے زفاف کیا حضرت محمون رضی اللہ علیہ سے تو اس بات حنفیہ کے نزدیک احرام والا جو ہے وہ نکاح کر سکتا ہے رہ ہے حضرت عثمان کا فرمانا اس کے لیے کہتے ہیں کہ عثمان کے فرمانے کا حاصل یہ ہے کہ احرام والے کو اس طرح کی چیزوں میں مشغول نہیں ہونا چاہیے ظاہر ہے کہ جب وہ نکاح وغیرہ کے کاموں میں لگے گا تو اس کی توجہ ادھر ہو جائے گی جبکہ کہ بحالت احرام اس کو وہی کاموں میں اپنے ذہن کو لگانا چاہیے کہ جس کے لیے اس میں احرام باندھا ہے تو وہ اس کا حاصل یہ ہے ورنہ ناجائز ہونا اس سے ابو حنیفد یہاں سے مسئلہ ہے حجامت کا اور حجامت کا لفظ جو عربی میں بولا جاتا ہے وہ ہمارے ہاں اردو میں بال کٹانے کے لیے حجامت بولتے ہیں وہ مراد نہیں بلکہ اس کا مقصد جو ہے وہ جس کو میں نے پہلے بتایا تھا سنگ ہی لگوانا کہ بدن کا خون جو ہے وہ سنگ کے ذریعے سے کھرچ کھرچ کر کے اور منہ میں لے لے کر کیا کرتے تھے تو اس سے خراب خون بدن سے نکالا کرتے نکل جاتا تھا وہ صحت کے لیے مفید سمجھا جاتا تھا وہ ہے حجامت تو یہ کہ یہ حجامت جو ہے یہ احرام والا کر سکتا ہے کہ کی نہیں کیونکہ بال کاٹنے کی تو ممانت ہے ابو حنیفہ عن حمد عن سعید ابن جبیر ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتجامہ وہو محرم ابو حنیفہ حماد ابن ابی سلیمان سے اور وہ سعید ابن جبیر سے اور ابد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علام نے پچھنے لگوائے اس حالت میں کہ آپ احرام میں تھے تو احرام والا پچھنے لگوا سکتا ہے اور ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پچھنے لگانے والا جو ہے وہ بھی اگر احرام میں ہو تو اس سے بھی کوئی حرض نہیں ہوگا وہ لگا بھی سکتا ہے اور احرام والا اپنے پچھنے لگوا بھی سکتا ہے روایت سے بہرحال یہ بات سامنے آئی اس کے بعد مسئلہ ہے حجر اسود اور رکن یمانی کو بوسہ دینے کا مسئلہ ابو حنیفہ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال ما ترکتو استلام منذ منظور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو ابو حنیفہ ابراہیم قال من تحیط الى الركن اليماني الا لقيته عنده جبريل وعن عطاء ابن ابي رباح قال قيل يا رسول الله تقصر من استلام الركن اليماني قال ما اتيت واري قط الا وجبريل قائم عنده يستغفر لي من يستلمه ابو حنيفه عبد الله عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين الركن اليماني والحجر الاسود اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر والذل وہ موقفل خزیے فی, فی دنیا والآخرہ ابو حنیفہ نافی سے اور عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا ابن عمر نے کہ میں نے حضر اس کا بوسہ دینا کبھی نہیں چھوڑا جب سے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ اس کو بوسہ دے رہے تھے اصطلاح جو ہے وہ اصل میں تو بوسے کے لئے لفظ آتا ہے تقبیل لیکن یہاں تقبیل نہیں ہے تقبیل ہوتا تو صرف بوسہ دینا ہی جو ہے کس کرنا اس پر حجر کو وہی صرف متعین ہوتا استلام جو ہے اس کے معنی یہ ہوں گے کہ یا تو اس کو جا کر بوسہ دیں اور اگر بوسہ نہ دیا جا سکے تو ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ کر دیا جائے اس پوری تفصیل کے لیے لفظ استلام ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسود کو بوسہ دیا ہے تو وہ سنت ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ کا فرمانا ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت کو بوسہ دے رہے تھے اور آپ نے اس وقت فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بوسا دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بوسہ نہ دیتا یہ بات انہوں نے کہی تھی اس سے گویا یہ کہ لوگ کو اس سے زیادہ اس کا درجہ نہ سمجھیں کہ کوئی معلوم ہوتا ہے کوئی وہ جیسا عقیدہ کا مسئلہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ لوگ اپنے عقیدہ کو جلدی بگاڑ لیتے ہیں تو آفضرت عمر کی نظر ان چیزوں پر رہا کرتی تھی اس لیے انہوں نے یہ آواز سے بات کہی تھی تو بہرحال بو س دینا حضرت ود کا یہ سب کے نزدیک ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور آپ نے چونکہ دیا تھا بہت سا تو تمام صحابہ ہمیشہ اس پر عمل کر رہے ہیں جیسے کہ ابن عمر بھی کہہ رہے ہیں ابو حنیفہ حماد سے اور وہ ابراہیم نقی سے اور وہ القمہ سے اور ابن عبداللہ ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جب بھی پہنچا ہوں رکن یمانی کے پاس میں نے اس کے پاس جبریل کو دیکھا جبریل وہاں رکن یمانی رکن یمانی جب آپ حضرت وقت کی طرف کو چلیں گے اس طرح کہ آپ کے بائیں طرف کھانے کعبہ ہے جو طواف کی صورت ہے تو حضرت وقت سے پہلے کا کونہ جو ہے بیت اللہ کا اس کو رکنے یمانی کہتے ہیں تو آپ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میں نے وہاں جب بھی میں پہنچا ہوں تو میں نے جبرعیل کو وہاں پایا کھڑے ہوئے اور عطاب ابن ابھی ربا سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یا رسول اللہ آپ رکن یمانی کا بڑی کثرت سے استلام فرماتے ہیں تو وہاں حنفیہ کے نزدیک صرف وہاں جا کر کے یہ تو ہاتھ لگا دیں اور یا پھر اگر نہیں ہاتھ لگانے کی کا موقع ہے تو ہاتھ اٹھانے کر اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں جیسے حج رسبت کے سامنے شراطے کے نزدیک ہاتھ اٹھا کر اشارہ کرنا بھی ہے جس طرح سے حج رسبت کے سامنے ہے تو بہرحال رکن یمانی کا استلام ہونا ہے اگر جگہ ہو تو آپ نے فرمایا کہ میں جب بھی آیا ہوں رکن یمانی کے پاس میں نے اس کے پاس جبریل کو کھڑے ہوئے پایا جو ہر اس آدمی کے لیے مفرت کی دعا کر رہے تھے کہ جو رکن یمانی کا استلام کرے اسی واسطے ایک اور روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہاں آپ نے فرمایا کہ اس جگہ میں ربنا آتنا فنیا حسن و فی الآخرتی حسن تم وقین یہ دعا جس نے رکن یمانی اور حضرت کے درمیان پڑھی تو اس کی یہ دعا قبول ہوگی تو رکن یمانی اور حضرت کے درمیان میں یہ دعا پڑھنی چاہیے اور ایک دعا اس میں بھی آ رہی ہے کہ ابنیفہ عبداللہ ابن دینار سے اور وہ ابن عمر رضی اللہ عما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علام روکن یمانی اور حضرت کے درمیان فرمایا کرتے تھے اللہ انی اعوذ بکمن من الكفر الفقری و وموقف و فی الدنیا پھر اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں کفر سے اور فقر سے اور ذلت سے اور ایسے مقام سے کہ جو دنیا و آخرت میں رسوائی کا مقام ہو اس, اس مقام سے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں تو یہ دعا بھی اس حدیث ثابت ہے بہرالی یہ دعا ہو یا ربن فی دنیا ہو اور یہ بھی یاد نہ ہو تو کوئی بھی دعا ہو رکن یمانی اور حجر سوت کے درمیان دعا مانگنا حدیث سے ثابت ہوا باقی اور دعائیں جو حج کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں وہ اس موقع پر ان کا پڑھنا ثابت نہیں ہے اس وہ تو حدیث کی دعائیں ہیں کسی بھی جگہ کی لے کر کے بعض لوگوں نے ان کو جمع کر دیا ہے ورنہ یہ کہ سوائے رک یمانی اور اج کے درمیان یہ ان دعاؤں کے جو حدیث میں آئی اور کوئی دعائیں جو ہیں وہ ثابت نہیں لہذا کوئی بھی دعا کر سکتا ہے کوئی اور تسبیح پر سکتا ہے تلاوت قرآن ہو سکتی ہے خاموشی کے ساتھ بھی وہ طواف کرنا تو خالی چکر کاٹنے کا نام جو ہے اس کا نام طواف ہے خاموشی سے بھی طواف ہو جائے گا تو طواف میں کوئی خرابی نہیں رہے گی تیسری حدیث ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو حنیف ان حمد عن سعید ابن عن ابن عباس قال طاف النبي صلی اللہ علیہ وسلم بالبيت وهو شاہ على نالا راہلتی یس طریقان وہ فی طاف النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین صفا المروا وشا کے نعرہ تی ابو حنیف سے اور وہ سعید ابن جبیر سے اور وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طباف فرمایا اس حالت میں کہ آپ اپنی سواری پر تھے جو آپ کی سواری اونٹنی اس پر آپ سوار تھے اور بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے ایک تو یہ ہے کہ اس زمانے میں ظاہر ہے کہ جیسے اب سنگ مرمر کا یا ٹائل کا فلور ہے اور ادھر ادھر مسجد ہے بڑی خوبصورت اس وقت وہ سب نہیں تھا بس بیت اللہ تھا اور باقی ادھرادڑ لوگوں کے گھر تھے بیچ میں زمین کچی تھی تو ایک تو یہ بات ہوئی اس واسطے اس زمانے میں یہ تھا کہ اس ایریے کے اندر اونٹ بھی آ جاتا تھا کوئی وہ مسئلہ نہیں تھا کیونکہ مسجد کی دالان وغیرہ یہ سب تو تھے ہی نہیں لیکن اس سے جو مسئلہ نکلتا ہے وہ یہ کہ اگر کوئی مجبوری ہو جیسا کہ آج کل یہ مجبوری ہو سکتی ہے کوئی بیمار ہے جو چل کر طواف نہیں کر سکتا وہ کسی چیز پر سوار ہو کر کے طواف کر سکتا ہے جیسے مثال کے طور پر ویل چیئر پر بیٹھ جائے تو ویل چیئر پہ بھی بیٹھ کر طواف کر سکتے ہیں اگر کوئی چلنے سے معذور ہے یا اب تو وہ ہاں بند کر دیا گیا جو میں گزشتہ دفعہ گیا تھا لیکن اس سے پہلے وہ ایک لمبے سے پلنگ جیسے ہوتے تھے وہ اس کو دو آدمی آگے سے پیچھے سے اٹھا کے اس پہ بٹھا کے اور وہ طواف کرا دیا کرتے تھے تو مجبوری اگر ہو تو سوار ہو کر بھی طواف کر سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طواف سوار ہو کر تھا وہ یہ مجبوری تو نہیں تھی کہ آپ اس وقت علیل تھے بیمار تھے بلکہ دراصل ایک شرعی ضرورت تھی اور وہ یہ کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اول اور آخر حج فرما رہے تھے پہلا تھا اور آخری تھا وہ حج آپ کا حجت الوداع تو اب تقریباً صحابہ کی ایک بڑی تعداد تھی ساتھ میں تو اس صورت میں سب لوگوں کو یہ دیکھنے کا شوق تھا اور ضرورت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کی وقت کیا عمل فرما رہے ہیں اب اگر آپ پیدل چلتے ہوتے تو وہ ہزاروں صحابہ جو ہیں وہ کیسے دیکھ پاتے تو آپ نے یہ سارا کام سواری پر کیا تو ہر ایک نے دیکھ لیا کہ آپ کس طرح طواف کر رہے ہیں کیا کچھ کر رہے ہیں تو بہرحال یہ کہ ضرورت اور مجبوری ہو تو سوار ہو کر بھی طواف کر سکتے ہیں یستلیم الارکان بمحجنی اور آپ جو رکن تھے یا ارکان سے مراد چاروں ارکان نہیں رک نہیں کونے بیت اللہ کے رکن کے مطلب کونہ گوشہ جو ہے یہاں چاروں مراد نہیں ہیں چار کونے ہیں بیت اللہ کے ایک پہلا تو حجر ایسوت ہے اور دوسرا جو ہے رکنا شامی ہے تیسرا رکنا عراقی ہے اور چوتھا جو ہے پھر رکنا یمانی ہے تو جو استلام جو ہے وہ ہے دو رکن کا رکن یمانی کا اور حضرت اسود والے کونے کا حضر اسود کا تو آپ نے استلام فرمایا ان ارکان کا اپنی مہجن سے مہجن جو ہے وہ کہتے ہیں ایک ایسی چھڑی کو لکڑی کو جو سیدھی نہ ہو ٹیڑھی سی ہو سمجھ میں آیا تو ایسی لکڑی کو مہجن کہا جاتا ہے تو آپ کے دست مبارک میں ایک ٹیڑی میڑھی سی ایک لکڑی تھی آپ اس سے استلام فرماتے تھے چونکہ آپ سوار ہیں تو اب حجر اسود کو تو نہیں بوسا دیا جا سکتا اس حالت میں تو آپ کیا کرتے تھے کہ وہ لکڑی کو سے, اس کو چھو دیتے تھے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے تو اس سے یہ دوسرا مسئلہ ملا کہ اگر ہجوم کی وجہ سے یا اس مجبوری کی وجہ سے سوار ہیں اور حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے اب خود بوسا نہیں دے سکتے تو یہ سورت میں اپنے ہاتھوں کو ہاتھ لگا لیں ہاتھ بھی نہیں پہنچ سکتے خالی اشارہ کر دیں اور کوئی لکڑی وغیرہ سے ہاتھ لگ, اس کو چھو سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں بچ سکتے کہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو آ, اس سے بچانا ضروری ہے بلکہ یہ بو, اس, کو اس تک پہنچنے کے مقابلے میں دوسروں کو تکلیف سے بچانا زیادہ اہم ہے لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے وہ اس کو دھکا دے اس کی ٹانگ کھینچ اس کو اس کو برا بھلا کہے اور جا کر کے حضر اسود کا بوسہ بھائی ایسے بوسہ دینے سے تو کوئی ثواب نہیں ملنے والا اس لیے کہ حضر اسود کا بوسہ دینا سنت اور دوسرے کو تکلیف پہنچانا جو ہے وہ ناجائز ہے تو اس واسطے ایسی صورت اختیار کرنی چاہیے کہ جس سے دوسرے کو پریشانی نہ ہو شریعت نے جب متبادل اور الٹرنیٹ بتلا دیا ہے کہ اگر جو حضر اسود تک نہ جا سکے وہاں سے اشارہ کر کے ہاتھوں کو بوسہ دے لے تو اس کا ثواب برابر ہے وفی روایتی قالطافن نبی و صلی اللہ علیہ وسلم بین صفا المروہ و شاہ کے نالا اور ایک روایت میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا اور مروہ کے درمیان صحیح فرمائی اس حالت میں کہ آپ اپنی سواری پر سوار تھے تو معلوم ہوا کہ جس طرح سے طواف سوار ہو کر کر سکتے ہیں اسی طرح صفا اور مروہ کے درمیان کی صحیح جو ہے وہ بھی سوار ہو کر کی جا سکتی ہے ابو حنیفہ عن عطا عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رمر من الحجر الى الحجر ابو حنیفہ حضرت عطا سے اور وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر من الحجر الى الحجر حجر سے یعنی حجر اسود سے حجر اسود تک آپ نے رمل فرمایا دوسری روایت میں آتا ہے کہ تین پہلے چکر جو ہیں اس میں رمل آپ نے کیا اور چار جو بقیہ چکر تھے سات چکروں میں سے اس میں آپ نے رمل نہیں کیا عام چارج رمل کس کو کہتے ہیں رمل کہتے ہیں کہ مونڈوں کو ہلا کر سینے کو ذرا تان کر کے اور اس طرح چلنا تھوڑے سے تیز, تیز قدم اٹھاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم تیزی سے اٹھاتے ہوئے بھاگنے کی نہیں بلکہ یہ کہ ذرا قدم تیز اٹھیں اور سینہ تناوہ اور مونڈے ہلا ہلا کر چلیں اس کو رمل کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چکروں میں رمل فرمایا تو باقی میں نہیں اور ظاہر ہے کہ ہر چکر اسود سے شروع ہوتا ہے تو لہذا حجر اسود سے شروع ہوا اسود پہ آ کے ختم ہو گیا ابو حنیف انیا ابن ابی حییہ ابی جناب انحان ابن یزید عن ابن عمر ظاہر ہے کہ یہ جو رمل ہوا ہوگا ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس سوار رہتے ہوئے بھی آپ نے اپنے موڈوں کو ہلایا لیکن بظاہر یہ کہ یہ اس وقت نہیں ہوا ہوگا کیونکہ یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت جو ہے یہ رمل کی اس میں عمرہ قضا جو ہوئی تھی سن سنسات میں تو عمرہ جو آپ نے فرمایا اس میں آپ نے یہ رمل فرمایا ہوگا کیونکہ اس وقت آپ نے طباع جو کیا تھا وہ چل کر کیا تھا سواری پر سوار ہو کر نہیں کیا تھا سواری پر سوار ہو کر طواف حجت الوداع میں ہوا ہے اور عمر قضا جو تھا سنسات ہجری میں اس میں آپ نے چل کر کے طواف کیا تو وہ اس میں رمل آپ نے کیا ہوگا بہرحال عمرے کا طواف ہو یا حج کا ایک طواف جو ہے وہ چاہے طواف زیارت اور یا اس سے پہلے کا طواف قدوم دونوں میں سے کسی ایک طواف میں جس کے ساتھ صحیح کرنی ہے اگر صحیح نہیں کرنی ہے طواف کے بعد تو تو رمن نہیں ہوتا لیکن جس طواف کے بعد صحیح ہونی ہے جیسے جیسے عمرے کے میں صحیح ہوتی ہے تو اس سے پہلے جو طواف ہوگا رمن ہوگا یہ اسی طرح سے حج میں جس طواف کے بعد صحیح ہوگی طواف قدوم کے بعد کرنی ہے صحیح یا طواف زیارت کے بعد کرنی ہے جس طواف کے بعد صحیح کرنی ہے اس طواف کے اندر رمن ہوگا أبو حنيفة عن يحيى بن أبي حيى أبي جناب عن هاني ابن يزيد عن ابن عمر قال أفضنا معه من عرفات فلما نزلنا جمعا أقاما فصلينا المغرب معه ثم تقدم فصلى ركعتين ثم دعا بماء فصب عليه ثم آوى إلى فراشه فقعدنا ننتظر الصلاه طويلا ثم قلنا يا ابا عبد الرحمن الصلاه فقال اي الصلاه فقلنا العشاء الاخره فقال اما كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد صليت هو في روايه عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في الحديث के अंदर نمازوں کو جمع کرنے اکھٹا کرنے کا مسئلہ ہے ابو حنیفہ یا حیا ابن ابی حیا ابی جناب سے اور وہ ہانی ابن یزید سے اور وہ ابن عمر رضی اللہ عما سے روایت کرتے ہیں کہ ہانی ابن یزید کہتے ہیں کہ ہم نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ عرفات سے ہم چلے اور جب ہم اترے اکٹھے کہاں مضطلفا میں تو وہاں قیام کیا اور پھر ہم نے مغرب کی نماز پڑھی ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ پھر مغرب کی نماز کے بعد ابن عمر آگے بڑھ گئے اور انہوں نے دو رکت پڑھی پھر اس کے بعد انہوں نے پانی منگوایا اور اس سے انہوں نے غسل کیا اور فسب علی غسل کا لفظ یہاں نہیں ہے سب علی کا لفظ ہے اس واسطے کہ غسل باقاعدہ مل کر کے خوب اچھی طرح سے وہ تو منع ہے بلکہ ہاں ویسے ہی پانی اپنے اوپر انڈیل لینا گرمی ہو رہی ہوگی تو ذرا سا پانی انڈیل لیں گے تو تھوڑا سا سکون مل جائے گا اس میں کوئی حرض نہیں تو سبا علیہ کا مطلب ہوتا ہے پانی کو ویسے ہی ڈال لینا تو اس لیے غسل کا لفظ یہاں ہے تو اپنے اوپر پانی ان... ڈالا پھر اس کے بعد اپنے سونے کے لیے انہوں نے وہ لیٹ گئے ہم بیٹھے انتظار کرتے رہے نماز کا کافی دیر تک پھر ہم نے کہا کہ عبد عبدالرحمان نماز ابو عبدالرحمان عبداللہ ابن عمر کی کنیت ہے اس لیے کہ ان کے بیٹے عبدالرحمٰن ہیں تو ابو عبد عبدالرحمان نماز تو انہوں نے کہا کون سی نماز ہم نے کہا وہ جو عشا کی نماز ہے العشہ الآخرہ اللہ کے مقابلے میں ہے اس زمانے کے اندر اور افقہ کے ہاں بھی اس کے اس وقت کے لحاظ سے مغرب کی نماز کو عیشہ العلی کہتے ہیں اور عشاء کی نماز کو العشاء الآخرہ کہتے ہیں العشاء وہی وقت ہے مغرب کے بعد سے لے کر کے اور اسی بات ڈنر کو بھی العشاء کہتے ہیں تو عشاء اولا کے مقابلے میں عشاء آخرہ ہے یعنی جس کو ہم لوگ خود عشاء کہتے ہیں تو ہم نے کہا کہ عشاء کی نماز تو ابن عمر نے فرمایا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی میں نے تو پڑھ لی مطلب کیا ہوا آپ نے مغرب کے ساتھ عشاء کو ملا کر پڑھا تھا میں نے مغرب کے ساتھ عشاء کو ملا کر پڑھ لیا اب تم کون سی نماز کی بات کر رہے تو اس سے معلوم ہوا کہ مزلفہ میں پہنچنے کے بعد ہر حادی چاہے وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں یا انفرادی الگ الگ پڑھیں مغرب کے ساتھ عشاء کو ملائیں گے مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے اختلاف کہاں میں کہ اذان اور اقامہ جو نماز فرض نماز کے لیے ہے وہ دو نمازوں کے لیے الگ الگ اذان اور اقامہ ہے یا دونوں کے واسطے ایک ہی ہے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ تو اس طرف گئے ہیں ایک اذان اور ایک اقامت سے دونوں نمازیں ہوں گی مغرب کی نماز سے پہلے اذان ہو جائے اقامہ ہو جائے مغرب کی نماز پڑھ لیں اور اس کے بعد فورن عشاء کی نماز پڑھ لیں نئی اذان اور نئی اقامہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے روایت یہ سامنے ہے کہ جس میں ابن عمر رضی اللہ عنہ, عنہ نے یہی عمل کیا کہ اس میں قطن یہ تذکرہ نہیں ہے کہ انہوں نے اس سے پہلے اذان یہ اقامہ کہیو اذان اور اقامہ کہتے تو لوگ کہیں کو منتظر بیٹھے رہتے اور کہیں کو سوال کرتے کہ بھائی شاگر نماز کیوں نہیں پڑھتے تو معلوم ہوا کہ اذان اور اقامہ نہیں ہوئی نہیں اور انہوں نے اپنی نماز پڑھ لی تو لوگ سمجھے نہیں اس بات کو ان کو مسئلہ معلوم نہیں تھا یہ ہے انفیہ کی دلیل شفافے کا کہنا ہے کہ اذان تو ایک ہوگی اور اقامہ دو ہوں گی ہر نماز کے واسطے مغرب کے لیے الگ اقامہ اور عشاء کے لیے الگ ان کی دلیل ہے اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ کی روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں نماز جمع فرمائی مغرب اور عشاء کی بے اذان ان و ایک اذان اور دو اقام اس میں اس کی اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ کی روایت میں تصویر ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ روایتوں میں اختلاف ہے اور سبھی حدیثی کتابوں میں مختلف روایتیں آ رہی ہیں تو امام شارفعی نے ایک اذان اور دو اقام والی روایت کو لیا ہے اور امام ونیفا ایک اذان اور ایک اقام والی روایتوں کو لے رہے ہیں جہاں تک امام بنیفا اللہ علیہ کا تعلق ہے میں یہاں ایک بات یہ بتلا دوں وہ وقت ہو گیا آگے بڑھ نہیں بڑھتا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ ماں بھنیفا کے مسلک اس میں کوئی روایت ان کے سامنے نہیں ہوتی آپ جتنے دیکھتے چلے آ رہے ہیں روایتیں ہوتی ہیں سامنے مگر انتخاب میں اصل میں فرق یہ ہے سلیکشن میں امام شافی یا دوسرے ائمہ تو اپنے ان کا ایک معیار ہے مثال کے طور پر روایت جو ہے اس کے راوی کہتے ہیں وہ اس کو بنیاد بناتے ہیں امام اب ونیفر رحمۃ اللہ علیہ بے شک اس کو سامنے رکھتے ہیں مگر اس سے زیادہ جو ہے ان کی نظر اس پر ہوتی ہے شریعت کا منشا ہے کیا ایک تو صورت یہ ہے کہ ایک ہی روایت ہے ایک روایت ہے تو ہم کون ہوتے ہیں دیکھنے والے کہ شریعت کا منشا کیا ہے جیسی روایت آگے ہی لے لیں گے لیکن اگر روایتیں مختلف آ رہی ہوں تو اب ظاہر ہے کہ ایک کو لینا ہے دونوں کو تو نہیں لے سکتے تو اس میں امام ابانی فرحت اللہ علیہ نظر اس پر کرتے ہیں کہ شریعت کا اصل منشا کیا ہے تو وہ جو ان کے اس کے منشا سے جو قریب ہوگی جو روایت وہ اس کو لے لیتے ہیں اب یہاں جب بات یہ آئی ہے کہ جمع کیا گیا نماز کو تو نماز کو اگر الگ الگ کر کے پڑھا جا رہا ہوتا تو اذان اور اقامت کا الگ الگ ہونا سمجھ میں آتا ہے کیونکہ اذان ہے نماز کے وقت کو بتلانے کے واسطے اقامہ ہے جماعت کے کھڑے ہونے کی اطلاع کے واسطے تو جب الگ الگ پڑھی جا رہی ہوتی تو الگ الگ اذان اور الگ الگ اقامہ ہونا سمجھ میں آتا لیکن جب دونوں کو ملا کر پڑھا جا رہا ہے کہ ایک کا سلام پھیرو دوسری کی تکبیر کہہ دو تو پھر اذان دو اذان جیسے نہیں ہے دو اقامت ہونا کبھی ضرورت سمجھ میں نہیں آتی تو انہوں نے اس کو بنیاد بنا کر کے اور اس روایت کو لے لیا کہ جس میں ایک اذان اور ایک اقامت ہے اور امام صافیہ رحمت اللہ علیہ نے اس لیے دی لیا کہ وہ روایتیں جو ہیں اپنی سند کے لحاظ سے بڑی مطلب یہ کہ مستند ہیں بخاری اور مسلم کے اندر بھی اس کو ان کو لیا گیا یہ ہے اصل وجہ اور باب ر جس میں کنکری پھینکنے کا مسئلہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو حنیفہ عن سلمہ عن الحسن عن ابن عباس عن عنبی صلی اللہ علیہ وسلم انحو عجلہ وکالم جمرۃ القبتی دسویں تاریخ کی صبح کو کی حاجی حضرات کو حج کرنے والوں کو آنا ہوتا ہے مینا اور رات گزارنی ہوتی اس سے پہلے کی مزدلفہ میں یعنی نو تاریخ کے بعد اور دس تاریخ سے پہلے کی جو رات ہے وہ مزدلفہ میں گزرتی ہے کیونکہ نو کا دن تو عرفات میں گزرا <تصفح> تو دس تاریخ کی جو رمی ہے وہ ایک جمرہ کی ہے تین جمرات ہیں مینا میں تو مینا سے مکہ کی طرف جب قبلے کی طرف رخ کریں گے تو پہلا چھوڑ کر دوسرا چھوڑ کر تیسرا جو جمرا ہے وہ جمرا اقبا کہتے ہیں اس کو اپنے ہندوستانی پاکستانی لوگ پتہ نہیں کیوں بڑا شیطان کہتے ہیں وہ جمرا اقبا ہے تو آقابہ اس ویلی کا نام ہے اس ویلی کا نام ہے کہ جس میں وہ جمرا ہے تو دس تاریخ کو صرف اسی کے اسی پر کنکنیاں مارنی ہوتی ہیں مسئلہ یہ ہے کہ سب لوگوں کو ٹھہرنا چاہیے پوری رات مزدلفہ میں اور فجر ہو جانے کے بعد سورج نکلنے لگے تو وہاں سے چلنا چاہیے لیکن ظاہر ہے کہ سب لوگ ایک ساتھ جب چلتے ہیں تو ہجوم ہوتا ہے اور اس ہجوم میں رسم اہتحام میں چلنے والوں کو زحمت ہوتی ہے تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے گھر والوں کے جو کمزور افراد تھے جیسے عورتیں خواتین اور بچے تو آپ نے ان کو جلدی بھیج دیا یعنی آدھی رات ہونے کے بعد صبح ہونے سے پہلے مزدلفہ سے مینا کے لیے روانہ کر دیا اور آپ نے فرمایا کہ جمرۂ اقبا رمی نہ کریں جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے حنفیہ کے نزدیک پوری رات ٹھہرنا واجب ہے مزدلفہ میں ہنابلا اور مالکیہ کے نزدیک پوری رات ٹھہرنا ضروری نہیں ہے نصف رات کے بعد جا سکتے ہیں سب لیکن اس روایت سے معلوم ہوا کہ کمزور افراد جو ہیں ان کی اجازت ہے ہر ایک کے اجازت نہیں لیکن ان کو بھی جا کر کے جمرہ اقبا کی رمی سورج نکلنے کے بعد کرنی چاہیے آج کل بہت غفلت کرتے ہیں اور وہ جو قافلے کے نگہبان یا ذمہ دار منتظمین ہوتے ہیں ان کو مسائل کا تو پتہ ہوتا نہیں وہ چاہتے ہیں کہ آسانی کے ساتھ جلد سے جلد ان کے زیر انتظام جو حاجی ہیں ان کی رمی ہو جائے تو دیکھنے میں یہ آیا کہ وہ آدھی رات بھی نہیں ہو پاتی اور وہاں سے لے کے چلے اور وہ رمی بھی کروا دی اور رمی کرا کے اور سیدھے رہ جا کے حرم میں چھوڑا نہیں جاتا تو کر دو تو یہ اس حدیث کے خلاف ہے سورج نکلنے سے پہلے کنکریاں نہیں ماری جائیں ابو حنیف ان حماد ان سعید ابن جبیر ان ابن عمر قال قالعباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بافت وقال الحم اللہ ترم جمرۃۃمس پہلی روایت ابن عباس کی ہے اور یہ دوسری روایت ابن عمر رضی اللہ عنما سے ہے اور اس میں بھی یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علّ نے اپنے گھرانے کے جو کمزور افراد تھے خوا... عورتیں وغیرہ ان کو جلدی بھیج دیا اور فرمایا کہ جمرہ کی رمی اس وقت تک نہ ہو جب تک سورج نہ نکل گئے ابو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمرۃۃاقبا کی وفی روایت ابن عباس ال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اردف الفطل ابن عبا و وكان غلامن حسنن فضا الرحیض الصاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم يصرف وضحُ رما وفی روایت انعبین ابا صفی البی صلی اللہ علیہ وسلم حتارما جمرۃ الاق اس میں مسئلہ آ رہا ہے کہ جو طلبیہ حاجی پڑھتا ہے لبیک اللہ ملب احرام باندھنے کے وقت اس کا طلبیہ کب تک رہے گا کب تک اس کو پڑھتے رہنا ہے اس میں فقا کے اقوال مختلف ہیں حضرت حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک تو نویں تاریخ کی فجر کی نماز کے ساتھ تلبیہ ختم ہو جائے گا جا امام مالک کے نزدیک آ عرفات میں نو تاریخ کو جب وقوف کا وقت شروع ہو جائے یعنی زوال کے بعد سے اس وقت سے طلبیہ ختم ہو جاتا ہے اور شفاف اور مالکیہ کے نزدیک جو ہے وہ ہے دس تاریخ کو جس وقت رمی کے لیے پہنچے شفافے کے نزدیک تو رمی کرنے سے پہلے رمی کرنے سے پہلے اور حنفیہ کے نزدیک رمی کرنے کے بعد تک جو ہے وہ تربیہ ہوگا اور اس کے بعد پھر جو ہے تلبیہ ختم تو یہ روایت جو آ رہی ہے یہ حنفیہ کے دلیل ہے کہ ابن اس میں ہے کہ عطا ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ پڑھا یہاں تک کہ آپ نے جمرہ عقبہ کی رمی کر لی تو جمرہ عقبہ کی رمی کرنے کے بعد آپ نے تلبیہ چھوڑا ہے اور ایک روایت میں ابن عباس سے یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل ابن عباس اپنے آپ کے جو چیز آزاد بھائی ہیں وہ بہت اس وقت کم عمر تھے تو فضل ابن عباس کو اپنے سواری میں شریک کر لیا اور وہ خوبصورت غلام تھے لڑکے تھے تو وہ قافلے میں جو عورتیں چلی چل جا رہی تھیں جی وہ ان کو دیکھے جا رہے تھے, تھے چھوٹے سے بچے ان کو کیا پتہ تو اپنا وہ عورتوں کو دیکھ رہے جو قافلے میں جا رہی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا چہرہ جیسا آ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ دیکھتے ادھر کو ادھر کو ان کا چہرہ ادھر کر دیا کرتے تھے تو تم ادھر کو ادھر کو مت دیکھو سامنے دیکھو تو اس پہ یہ ہے کہ آپ تلبیہ پڑھتے رہے یہاں تک کہ آپ نے جمرہ اقبا کی رمی کر دی اور ایک روایت میں ابن عباس سے یہ ہے کہ فضل یعنی ان کے بھائی ابن عباس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ فضل روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلبیہ پڑھتے رہے یہاں تک کہ جمرہ اقبا کی انہوں نے رمی کر دی تو اس سے حنفیہ کا مسلک معلوم ہوا کہ جمرہ اقبہ کی رمی تک جو ہے تلبیہ پڑھتا رہنا ہے <تصفح> یہ بات میں پہلے بتا چکا ہوں کہ حاجی جو حج کرنے جا رہے ہیں ان کے لیے دونوں صورتیں جائز ہیں ایک صورت تو یہ ہے کہ وہاں پہنچ کر حج کے موقع پر دس تاریخ کو وہیں موقع پر قربانی کا جانور خرید کر کے ان کی قربانی کر لیں لیکن اس زمانے میں یہ دستور نہیں تھا کہ مینا کے اندر بازار لگتا ہو اور وہاں جانور خریدے جاتے ہوں لوگ اپنے ساتھ جانور لے کے چلا کرتے تھے اور اس کو کہا جاتا تھا حدی تو جانور اگر ساتھ میں ہو تو کیا ضرورت پڑے تو اس پر سوار ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے ہیں یہ ایک مسئلہ ہے ابو حنیفہ ان عبدالکریم انانس ان, ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رج الن یسوق فقال فقالبا ابو حنیفہ عن حمد عن ابراہیم عنیصب دوسرا مسئلہ ہے ابو حنیفہ عبد الکریم سے ابن, ابن امیہ اور وہ حضرت انس رضان سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ بدنا یعنی اپنے ایک جانور قربانی کا وہ حقائے لے جا رہا ہے آپ نے اس کو فرمایا اس پہ سوار ہو جا اس پہ سوار ہونے کی اجازت ملی لیکن فقہ میں اس میں اختلاف ہے امام مالک کے نزدیک تو کسی طرح بھی اس پہ سوار ہونے کی اجازت نہیں ہے سوافے کے نزدیک بغیر کسی مجبوری کے بھی سوار ہو سکتا ہے حنافیہ کے نزدیک مجبوری ہو کہ چلنے میں زحمت ہو رہی ہو تو اس صورت میں اس قربانی کے جانور پر سوار ہو سکتا ہے اور دلیل ان کی یہ ہے تو ایک اور روایت میں آپ نے تین مرتبہ اس کو فرمایا کہ سوار کیوں نہیں ہو جاتا وہی ہے کا ارکبا وہی ارکب ہے کابھا تیرا بھلا سوار ہو جا تو تین مرتبہ فرمانے سے انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ ضرورت اور مجبوری ہو تو ایسا ہو سکتا ہے بغیر ضرورت کے نہیں شوافے کے نزدیک بغیر ضرورت بھی سوار ہو سکتے ہیں قربانی کے جانور پر یہاں سے مسئلہ ہے تمتو اور کران کا تین صورتیں حج کی میں نے پہلے بھی بتلایا تھا اور وہ یہ کہ جو جا رہا ہے حج کے زمانے میں احرام باندھے صرف حج کا اس کو تو افراد کہتے ہیں اور ایسا احرام باندھنے کو مفرد کہتے ہیں اس کو جا کر کے صرف حجی کے ارکان ادا کرنے ہوں گے عمرے کے نہیں حج سے فارغ ہونے کے بعد وہ عمرہ کرنا چاہے وہ بات الگ ہے لیکن حج سے پہلے عمرہ نہیں کرے گا صرف حج کہیں احرام ہے تو حج اس کو کرنا ہے اور اس کے ذمہ قربانی بھی نہیں ہے دوسری صورت یہ ہے کہ احرام باندھا جائے حج کے زمانے میں اگرچہ ارادہ حج کرنے کا ہے مگر احرام جو راستے میں باندھا ہے میقات سے وہ احرام ہے عمرے کا تو جا کر کے عمرہ کر دے گا اور عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دے گا پھر حج کے لیے دوسرا احرام بندھے گا اور حج کرنے کے ساتھ پھر اس کو قربانی بھی دینی ہوگی تیسری صورت یہ ہے کہ میکاط سے احرام باندھا جائے عمر اور حج دونوں کا اس صورت میں کرنا یہ ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ پہنچ کر کے عمرے کے لیے طواف اور صحیح کریں گے لیکن احرام نہیں کھلے گا احرام بدستور باقی رہے گا یہاں تک کہ حج کر لیا جائے تو دس تاریخ کو قربانی کرنے کے بعد پھر وہ احرام کھلتا ہے یہ صورت ہے کران کی دوسری صورت جو تھی اس کا نام ہے تمتو اور تیسری صورت ہے کران کران کے معنی آتے ملانے کے تو ایک ہی احرام میں دو عبادتیں ملا دیں عمرہ بھی اور حج بھی جہاں تک شواف اور مالکیا شواف اور ہنابلا کا تعلق ہے ان کے نزدیک تو افراد افضل ہے صرف حج کا ہی احرام باندھے اور حج کرے یہ افضل ہے اور مالکیہ کے نزدیک جو ہے وہ تمت تو افضل ہے اور ہنفیہ کے نزدیک قران افضل ہے اختلاف فضیلت کا ہے جائز اور ناجائز کا نہیں جہاں تک آ آ ان سب کے نزدیک جو ہے اصل میں دلیل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجت الوداع میں جو عمل رہا ہے ہر ایک نے اس کو دلیل بنایا ہے اور روایتیں جو ہیں اس میں انداز مختلف ہے کسی روایت سے تم معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے صرف حج کیا ہے حج کا حج کا احرام باندھا تو جنہوں نے اس روایت کو لیا ان کے نزدیک افراد افضل ہوا اور جس میں یہ ہے کہ آپ نے حج کیا اور اس کے ساتھ پھر عمرہ بھی کیا تو ان میں یہ ہوا کہ تمتو اور کران دونوں کی صورتیں ہوئی یہ روایت جو آ رہی ہے حنفیہ کے مسلک کے لیے دلیل ہے کہ جس میں قرآن کی صورت ہے ابو حنی حماد عن ابراہیم عنی صبئی ابن قال اقبلت من حاجن فمر فمررت بسلمان ابن ربیعہ وزید بن, بن سوخان وهما وحما شیخان ابلزیب فقال فسم اقول اقوال البیک وحدین فقال احدوما حاض شخص ابل هذا اضل من قزا وقزا قال فمضيت حتى إذا قضيت نسقي فمررت بأمير المؤمنين عمر فأخبرته كنت رجلا بعيد الشقة قاسية دار أذن الله لي في هذا الوجه فأهببت أن أجمع عمرة إلى هجة فأهللت بهما جميعا ولم أنسى فمررت بسلمان بن ربيع وزيد المسوحان فسمعاني أقول لبيك بعمرة وحجة المعان فقال أهدما هذا أضل من بعيده وقال الآخر هذا أضل من كذا وكذا وقال فصنعت ماذا؟ قال مضيت فطفت طوافا لعمرتي وسعيت سعيا لعمرتي ثم عدت ففعلت مثل ذلك ثم بقيت حراما أصنع كما يصنع الحاق حتى إذا قضيت آخر, آخر نسقي قال هديت لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ہم ابو حنیفہ حماد سے اور وہ ابراہیم نخائی سے روایت کرتے ہیں اور وہ صوبئی ابن محبت سے صوبئی ابن محبت جو ہیں یہ اصل میں پہلے عیسائی تھے آگے روایت آ رہی جس میں اس کا تذکرہ ہے عیسائیت سے انہوں نے اسلام قبول کیا مسلمان ہوئے اور حج کے لیے چل پڑے اور جو یہ جزیرہ ایک جگہ ہے اس وقت جزیرہ کا وہ علاقہ آ, یوں سمجھیے کہ ایران کا بالکل شمال جو عراق کے باڈر سے ملا ہوا ہے وہ جزیرہ جو ہے وہ, وہ علاقہ جزیرہ کہتے تھے جو کہ وہاں رہنے والا ہوگا تو کہتے ہیں کہ میں جزیرہ سے آ, میں چلا حج کرنے کے لیے تو میرا گزر ہوا سلمان ابن ربیعہ اور زید ابن سوحان پر اور وہ دونوں آ, بزرگ آدمی تھے ادیبہ کے ایسا لگتا ہے کہ یہ بسرہ کے قریب کوئی جگہ ہے تو وہاں سے گزر رہے تھے تو یہ بھی دونوں وہاں تھے اب آیا میقات کے جہاں سے احرام باندھنا تھا تو ان دونوں بزرگوں نے مجھے سنا کہ میں کہہ رہا ہوں لبعق بےعم العطین و کیونکہ تلبیہ پڑھنا ہے احرام باندھنے کے وقت میں تو اور نیت کرنی ہے کہ یا تو جس چیز کے بھی احرام باندھا جا رہا ہے اس کی نیت کرنی اگر احرام جو ہے حج کا ہے تو اللہ میں انید الحج یہ کہے گا یا لبعق بے بے یوں کہے گا اور اگر دونوں کی نیت کرنی ہے تو اللہ عمین ارد الحج والعمرہ تھا یہ کہے گا اور اگر صرف عمرہ کا احرام باندھا تو اللہ عرید العمر تھا تو انہوں نے حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھ کر نیت کی لبئی بے عمر و حج یا دونوں کی نیت کر لی تو ان دونوں بزرگوں میں سے ایک نے کہا کہ یہ شخص جو ہے اپنے اونٹ سے بھی زیادہ پھٹکا ہوا ہے مطلب یہ ہے کہ اسے پتہ ہی کچھ نہیں ہے جو کیا کام کر رہا ہے کہ دونوں کی نیت اس نے کر لی حالانکہ حج کی نیت ہونی چاہیے تھی دوسرے نے کہا کہ یہ تو فنا چیز فنا فنا, فنا چیز سے بھی زیادہ بھٹکا ہوا معلوم ہوتا ہے تو انہوں نے اس پر, پر تعن کیا کہ یہ غلطی کر رہا ہے تو یہ صبح ہی کہتے ہیں کہ میں چلتا رہا یہاں تک کہ میں نے سارے کام پورے کر لیے حج اور عمرے کے اور اس کے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا جو خلیفہ تھے در فرمایا اس طرح سے کہ میں حج اور عمرہ دونوں کو ملا کر کے میں حج کر لوں تو میں نے اس بات کو پسند کیا کہ میں عمرہ کو حج کے ساتھ ملا لوں لہذا میں نے ان دونوں کے لیے ہی احرام باندھا اور میں برابر چلتا رہا یہاں تک کہ میرا گزر ہوا سلمان ابن ربیع اور زید ابن سوہان پر تو ان دونوں نے جب مجھے سنا کہ میں کہہ رہا ہوں لب اقبین و حجین تو ان میں سے ایک نے تو یوں کہا کہ یہ اونٹ سے بھی زیادہ بھٹکا ہوا ہے اور دوسرے نے یوں کہا کہ فنا فنا چیز سے زیادہ بھٹکا ہوا ہے تو حضرت من نے فرمایا تو انہیں کیا کام کیا انہوں نے کہا کہ میں مکے میں پہنچا اور میں نے اپنے عمرے کا تباب کیا اور صحیح کی اپنے عمرے کی پھر میں اس کے بعد میں نے پھر دوبارہ عمرہ کر لیا اور میں اسی طرح سے بدستور احرام میں باقی رہا اس کے بعد میں نے وہ کام کیے جو حاجی بھی کرتے ہیں اسی احرام میں یہاں تک کہ میں نے آخری عمل یعنی مینا میں پہنچنے کا کنکریاں مارنے کا وہ بھی کر لیا اور اس کے بعد میں نے قربانی دے لی اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تجھ کو توفیق ملی ہے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی. انہوں نے تعید کر دی تو یہ ہے دلیل حضرت امام ابو حنیفہ کی کہ ان حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب تائید فرما دی اور یہ کہہ دیا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تو نے کیا ہے معلوم ہوا کہ کران جو ہے وہ افضل ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک ہی حج کیا معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کران ہی کیا ہوگا اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ علیہ سے اس کی ممانعت روایت میں آتی ہے کہ حضرت عمر منع فرماتے تھے کہ قرآن کیا جائے اور یہ تمتو کیا جائے وہ کہتے تھے کہ حاجی جو ہے وہ صرف افراد کریں اس ممانت کی وجہ کو شرعی نہیں تھی انتظامی تھی بعض فقاں نے جو اس ممانعت کو لے لیا ہے اس کی وجہ سے یہ سمجھا ہے کہ افراد افضل ہے حالانکہ وہ انتظامی مسئلہ ہی تھی ورنہ جہاں تک شریعت کا مسئلہ ہے شریع رو سے اگر جائز نہ ہوتا تو حضرت عمر اس کی تصدیق نہ کرتے اور یوں نہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنر سے ثابت ہے وفی روایت صبئی ابن مابت کارکن تو حدیثرانی یا فقطم تو میں عبارت چھوڑ کے ترجمہ کر لیتا ہوں وقت مختصر ہے کیونکہ وہی حدیث ہے ایک روایت میں صبح ابن معبت سے ہے کہ میں نصرانیت سے عیسائیت سے قریب ہی وقت میں میں مسلمان ہوا تھا حدیث واحد بنسرانیہ کے معنی یہ ہے کہ میں بہت ہی مختصر وقت ہوا تھا کہ میں مسلمان ہوا تھا. میں کوفہ آیا اور سلحان کے خلافت کے زمانے میں میں نے حج کا ارادہ کیا تو سلمان اور زید ابن سوحان نے حج کی احرام باندھا اور سبھی جو رابی ہیں انہوں نے حج اور عمر دونوں کا احرام باندھا تو سلمان اور زید نے کہا کہ تیرا ناس ہو تو نے تمتو کیا ہے یعنی حج اور عمر دونوں کو جمع کیا اور جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمتو کرنے سے منع کیا ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ یہ حالانکہ بہت عمر کی ممانعت تھی تو ان دونوں نے کہا کہ قسم اللہ کی تو تو اپنے گونٹ سے بھی زیادہ بھٹکا ہوا معلوم ہوتا ہے اب یہ راوی کہتے ہیں کہ ہم ارتمر کے پاس حاضر ہوئے ہاں یہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ ہم بھی ارت عمر کے پاس پہنچیں گے تم بھی پہنچو گے مدینہ تو وہیں آ کر مسئلہ کو حل کر لیں گے چنانچہ صبح مکہ آئے اور بیت اللہ کا طواف کیا صفا مروا کی صحیح کی اپنے عمرے کی نیت سے اس کے بعد وہ احرام میں بدستور باقی رہے اور کوئی چیز بھی جو ہے انہوں نے اپنے اوپر حلال نہیں کی جو احرام کی وجہ سے حرام ہو جاتی ہے پھر انہوں نے بیت اللہ کا اور صفا مروہ کا طواف کیا اپنے حج کے لیے کیونکہ عرفات کو جانے سے پہلے وہ طواف کرنا ہے اور حاجی کے لیے اس کی گنجائش ہے کہ اس طواف ہی کے اندر وہ صحیح بھی کر لے تو پھر طواف زیارت جو دس تاریخ کو کرنا ہوگا یا گیارہ کو یا بارہ کو پھر اس میں صحیح کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی خالی طواف کرنا کافی ہوگا تو انہوں نے یہی کیا پھر یہ کہتے ہیں کہ میں بدستور احرام میں رہا اور کوئی چیز حلال نہیں کی میں نے اپنے اوپر یہاں تک میں عرفات آ گیا اور اپنے حج سے فارغ ہوا جب دسویں تاریخ ہوئی اومن النہر تو انہوں نے حلال ہو کر کے حلال ہونے کے ارادے سے قربانی دے دی اپنے اس قرآن کی اور اس کے بعد یہ بھی حج سے فارغ ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور انہوں نے جا کر کہا کہ زید ابن سوحان ہاں ابن سوہان نے کہا امیر ام آپ نے متح سے منع فرمایا تھا اور یہ صبئی ابن معبد نے جو ہے یہ مطالع کر لیا مطالعہ مطلب یعنی حج اور عمر دونوں کو ملا لیا تو حضرت عمر نے فرمایا اے سبھی تو نے کس کس طرح سے کیا انہوں نے کہا کہ میں نے اے امیر امنین حج اور عمر دونوں کا احرام باندھا تھا جب میں مکہ آیا تو میں نے بیت اللہ کا طواف بھی کیا اور صفا مروا کی صحیح کی اپنے عمرے کے لیے پھر میں احرام میں بدستور رہا اور کوئی چیز اپنے اوپر حلال نہ کی یہاں تک کہ میں نے بیت اللہ اور صفا کا اور صفا مروا کا طواف بھی کیا اور صحیح کی اپنے حج کی نیت سے پھر میں اسی احرام کی حالت میں میں نے دسویں تاریخ تک پہنچ کر کے اور میں نے قربانی دے دی اور اس کے بعد میں حلال ہو گیا تومر رضی اللہ نے کمر پر ہاتھ مارا اور کہا کہ تجھے, تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کی توفیق ہو گئی بس یہ رک جاتے ہیں یہ روایت آیت عنی قال خرج ہوا سلمان بن ربیع بن سوحان الحج قال ال ربیعہ وزعد ابن سوہان یرید الحج کالا سبی فقر الحجل عمران و اما سلمان وزعد فافردا الهجة ثم اقبلا على السباية لومانه فيما صنع ثم قال له انت اضل من بعيدك تقرنوا بين الهج والعمرته تقرنوا, تقرنوا بين الهج والعمرته وقد نهى امير المؤمنين عن العمر والحج قال تقدمون على عمر وأقدم قال فمضوا حتى دخلوا مكة فطاف بالبيت لعمرته وصعى بين الصفا والمروة لعمرته ثم عاد فطاف بالبيت لحجته ثم صعى بين الصفا والمروة ثم أقام هراما كما هو لم يحله شيء حرم عليه حتى إذا كان يوم النحر زبح ما استيثر من الهدي شعة فلما قضوا نسوكهم مروا بالمدينة فدخلوا على عمر فقال له سلمان وزيد يا امير المؤنين ان الصباية قرن بالحج والمره قال سنعت ماذا قال لما قدمت مكة طفت طوافا لعمرتي ثم سعيت بين الصفا والمروة لعمرتي ثم عدت فطفت في البيت لحجتي ثم سعيت بين الصفا والمروة لحجتي قال ثم سنعت ماذا کالقم تو حرام حر ذبا عمر قال نبیت صلی اللہ علیہ وسلم تو حدیث اس مضمون کی اور اسی رابی, کی کے, تعلق سے رابی کے تعلق سے یہ پہلے بھی اب آ چکی ہے تو وہی حدیث ہے مقصد اس کا یہ ہے کہ امام ونیفا کے نزدیک حج کے اندر قرآن یعنی حج اور عمرے دونوں کی نیت سے احرام باندھنا وہ درست ہے اس کے لیے یہ روایتیں لا رہے ہیں تو صبح ہی کی روایت ہے کہ وہ اور سلمان ابن ربیع اور زید ابن سوحان چلے اور ارادہ تھا ان کا حج کا تو سبی نے حج اور عمر دونوں کا ساتھ کران کیا احرام میں یعنی دونوں کی نیت سے احرام باندھا لیکن سلمان اور زید جو تھے انہوں نے صرف حج کا احرام باندھا پھر وہ دونوں چلے تو صبح کو انہوں نے دیکھا اور کہ اس نے حج اور احرام دونوں کی نیت کر رکھی ہے تو انہوں نے اس پر ملامت کی لان تان کیا جو کچھ اس نے کیا تھا اور دونوں نے کہا کہ تو, تو اپنے اونٹ سے بھی زیادہ بھٹکا ہوا معلوم ہوتا ہے کہ تو نے حج اور عمرے میں کران کیا ہے جبکہ المؤمنین عمر ابن الخطاب نے عمرے اور حج دونوں کو ساتھ ملانے سے منع کیا ہے تو یہ سبھی نے کہا کہ تم سب عمر کے پاس جاؤ گے میں بھی جاؤں گا یہ مطلب یہ کہ مدینے تو جانا ہے اور عمر جو ہے مدینے میں ہے تم وہیں جا کر ان سے تحقیق کر لیں گے تو سبھی کہتے ہیں کہ وہ سب چلے یہاں تک کہ مکے میں پہنچ گئے اور طواف کیا بیت اللہ کا اپنی عمرے کے لیے اور صحیح کی اس نے سبھی نے صفا اور مروہ کے درمیان یہ بھی عمرے کی صحیح تھی پھر اسی حالت میں احرام میں رہتے ہوئے انہوں نے طواف کیا بیت اللہ کا طواف قدوم جو حج کے لیے تھا اور صحیح بھی کی صفا اور مروہ کے درمیان کہ بدستور وہ حالت احرام میں رہا اور اس نے اپنے اوپر کوئی چیز حلال نہیں کی احرام کی وجہ سے یہاں تک کہ جب دسویں تاریخ یومنہر آ گیا تو انہوں نے جو کچھ میسر آیا بکری قربانی کر دی جب اپنے سارے حج کے ارکان پورے کر لیے تو یہ مدینہ میں آئے حضمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو سلمان اور زید نے کہا امیر ممنین صبئی نے حج اور عمرے دونوں کا کران کیا ہے حالانکہ آپ نے منع کیا تھا تو تمہار نے اس سے پوچھا صبح تو نے کیا کیا تو اس نے انہوں نے کہا کہ میں مکہ آیا میں نے طواف کیا اپنے عمرے کا صحیح کی صفا مروہ کے درمیان اپنے عمرے کی پھر میں آ, دوبارہ میں نے طواف کیا بیت اللہ کا اپنے حج کے لیے اور صحیح کی صفا مروہ کے درمیان اپنے حج کی نیت سے پھر انہوں نے کہا پھر تو نے کیا کیا انہوں نے کہا کہ میں حرام میں بدستور باقی رہا کوئی چیز میں نے حلال نہیں کی اپنے اوپر یہاں تک کہ جب قربانی کا دن آ گیا تو میں نے ذبح کیا بکری جو میسر آئی تو حضرت عمر نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا اور شابشی دیتے ہوئے کہا کہ تجھ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ہدایت مل گئی ہے تو کا کہنا یہ ہے کہ حضرت عمر نے جو منع کیا ہوگا وہ شرعی ممانت نہیں تھی کوئی انتظامی ہوگی شرعی طور پر تو ران کرنا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ فضیلت ہے ابو حنیف انعطاس نبی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال عمر فی رمضان تعدل حجن اس میں رمضان میں عمرہ کرنے کی فضیلت کا ذکر ہے ابو حنیفہ عطا سے اور وہ عطا ابن ابی ربا سے اور وہ اپنے استاذ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ رمضان میں عمرہ کرنا ایک حج کے برابر ہے کیونکہ رمضان خود ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ہر عمل کی جزا میں اضافہ ہوتا ہے آپ نے رمضان میں خاص طور پر خطبات جمعہ میں سنا ہوگا کہ سنت کا ثواب اتنا ملتا ہے جیسے واجب کا اور واجب کے کرنے کا ثواب ایسا ملتا ہے جیسے فرض کا اور کوئی فرض کام کرنے کا ثواب ایسا ملتا ہے جیسے ستر فرضوں کا ثواب اور دنوں میں کرنے کا ملے گا ستر فرضوں کا تو رمضان میں جب ہر عمل کا ثواب بڑھتا ہے تو یہاں عمرہ جب کیا جائے گا رمضان میں تو حدیث نے بتایا کہ ایک حج کے برابر اس کا ثواب ملے گا اس کے یہ معنی نہ لیے جائیں کہ رمضان میں عمرہ کر لو بس حج کرنے کی ضرورت نہیں حج جو فرض ہے وہ فرض ہی رہے گا جب تک کہ اگر فرض ہوا ہے جب تک اس کو ادا نہ کر لیا جائے لیکن یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ابھی میں حدیث میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ رمضان میں واجب عمل کرنے کا مطلب کہ ثواب اتنا ہے جیسے فرض پڑنے کا تو آدمی عشا کی نماز نہ پڑھے خالی بھی طرف پڑھ لے رمضان میں ظاہر ہے کہ یہ تو نہیں ہوگا کہ بھائی ویتر پڑھنے سے اگر فرق کا ثواب مل جاتا ہے تو کیا ضرورت ہے کہ عشاء کی رماز بھی پڑھی جائے وطر پڑھ لیں اگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے تو ٹھیک اس حدیث کو بھی یہ معنی نہیں کہ حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے رمضان میں عمرہ کر لو حج بھی ہو جائے گا کہاں کو پریشانی اٹھائی حج کے زمانے میں جانے کی یہ مراد نہیں ہے بلکہ یہ کہ رمضان میں عمرہ کرنے کی فضیلت بتانی ہے کہ رمضان خود بابرکت مہینہ ہے اور عمرہ ایک اچھی عبادت ہے تو اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے ابو حنیفہ ان عبد عن ابن عمر قال كان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم فتح مکہ على بعیر اورق الى سواد وهو الناقه القصوا متقلدا بقوس متعمما بامامه سوداء من وبر ابو حنیفہ عبد ابن عمر سے عبد اللہ سے اور ابن عمر رضی اللہ عنما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکہ میں تشریف لے جا, جا رہے تھے فتح مکہ میں آپ اپنے اونٹ پر تھے جو ملگزے رنگ کا ہوتا ہے ملگزہ رنگ کیسا اس کو الاسوا دن ایک تو ہوتا ہے مطلب یہ کالے اور سفید ملا جلا جو رنگ ہوتا ہے وہ ملگزہ رنگ کہلاتا ہے اس میں بھی تھوڑی سیاہی کی طرف مائل تو مطلب کھلا ہوا رنگ نہیں تھا تھوڑا سا گہرائی لیے ہوئے تھا اس اونٹ کے اوپر اور وہ آپ کی اونٹنی تھی جس کا نام کسوا ہے تو معلوم ہوا کہ آپ کی اونٹنی کا رنگ جو تھا وہ ملگزا رنگ تھا آپ کمان جو ہے وہ اپنے گلے میں ہمائل کیے ہوئے تھے اور کالا, کالی پگڑی آپ باندھے ہوئے تھے اونٹ کے اون کی بنی ہوئی اونٹ کے بالوں سے تیار کی ہوئی پگڑی کالے رنگ کی وہ آپ باندھے ہوئے تھے اس سے یہ حدیث اس لیے لائے ہیں یہاں کہ مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ مکے میں کوئی شخص بغیر احرام کے جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا یہ مسئلہ ہے ہنفیہ کہتے ہیں کہ حدود حرم میں باہر کا آدمی بغیر احرام کے بالکل نہ جائے جب بھی جائے وہ احرام باندھ کے جائے عمرہ کرے احرام کھولے پھر کوئی اور کام کرے شلافے کا کہنا یہ ہے کہ اگر کسی عمرے اور حج کی نیت سے نہیں جا رہا ہے کسی اور کام سے جا رہا ہے بغیر احرام کے بھی جا سکتا ہے یہ شفافے کہتے ہیں یہ حدیث جو ہے اپنے الفاظ اور اپنے اس کے لحاظ سے یہ شفافے کی ذلیل ہے کہ شو یہ کہتے ہیں دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پگڑی باندھے ہوئے تھے اور آپ نے حرام نہیں باندھا تھا اور آپ مکے میں تشریف لے گئے فتح مکہ کے دن حنفیہ اسی حدیث کو لیتے ہیں مگر ان کا جواب یہ ہے کہ یہ فتح مکہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ جیسے حرم میں جنگ کرنا جائز نہیں ہے مگر فتح مکہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھوڑی دیر کے واسطے اس جنگ کو ہلال کر دیا تھا اگرچہ جنگ آپ نے نہیں کی مگر وہ حرمت اٹھا لی گئی تھی تھوڑے دیر کے لیے جیسے اس دن کی اور آپ کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ حرمت اٹھا لی گئی جنگ کی ایسے یہ اس دن کی اور آپ کی خصوصیت ہے کہ آپ نے احرام نہیں باندھا اور تشریف لے گئے کیونکہ نہیں معلوم کہ جنگ ہو تو اگر جنگ ہوتی تو احرام میں جنگ نہیں کر سکتے اس واسطے اس دن کی خصوصیت اور آپ کی خصوصیت تھی کہ آپ نے احرام نہیں باندھا اور مکے میں تشریف لے گئے ورنہ تو ہر آدمی کو جب بھی جانا چاہیے جب بھی جائے وہ باہر سے حدود حرم میں داخل اور مکہ جائے اس کو احرام باندھ کے جانا چاہیے یہ ہے نفیہ کا کہنا ابو حنیفا ابن عمر قال من سنتی ان, ان قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم من قبل یہ تو یاتی ہوگا پھر اس میں کیا دیا ختم ہوگی اچھا میں سوچ رہا تھا کہ کہاں تو کہ مجھے یاد نہیں تھا فضیلت العمرہ فی رمضان تک ہے بس اچھا تو فضیل رمضان تو اچھا خیر ایک, ایک حدیث اس کو میں ویسے پڑھوں تو نافع ابن عمر سے روایت کرتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا سنت یہ ہے کہ تم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر حاضری ہو قبلے کی طرف سے اور اپنی پشت کو قبلے کی طرف کر لو اور اس پھر متوجہ ہو جاؤ قبلے کی طرف اپنا رخ پھیر کر اور تم کہو پھر اس کے بعد السلام علیکم اوہر نبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اس کو سنت کہا ہے تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ سنت کی تعریف میں وہ ہے سنت اسی کو نہیں کہیں گے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یا آپ کا قول ہو صرف اسی کو سنت نہیں کہیں گے بلکہ سنت اس کو بھی کہیں گے کہ جو صحابہ سے ثابت ہو صحابہ نے جب کوئی کام کیا ہو اور اس کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ثابت نہ ہو تو پھر وہ عمل بھی سنت ہو جائے گا کیونکہ آپ نے خود فرمایا علیہ اسحابی کنجوم یا یہ اقتدائی تو میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں جن کی تم اقتدا کرو گے تو تم ہدایت پالو گے تو لہذا ان کا عمل بھی سنت بن جاتا ہے ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک پر کس طرح حاضر ہونا چاہیے اس میں آپ کا عمل تو ملنا سر ہاں سمجھ میں زیادہ سے زیادہ اگر ملتا تو قول ہی ملتا لیکن ایک صحابی کا جب ایک, ایک بات کہنا اور وہ بھی جلیل القدر صحابی مطلب یہ فقہ کے لحاظ سے اور شریعت کے علم کے لحاظ سے مشہور ہوں ان کا کہنا جو ہے وہ شریعت بن جاتا ہے لہٰذا یہی سنت ہوگی اور پھر یہ سنت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر ہی حاضر ہونے کے لیے نہیں ہے بلکہ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب بھی آپ قبرستان میں جائیں اور کسی قبر پر کھڑے ہو کر کے فاتحہ پڑھیں اور اس, اس کو اس عالیہ سباب کرنا ہو قرآن شریف پڑھنا جو بھی ہے تو وہ قبر کی طرف رخ کرے اور قبل کی طرف پوش کر کے کھڑے ہو تو یہ ہر جگہ کے لیے ہوا ہاں البتہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا اس کے لیے فکا منع کرتے ہیں کہ قبل وہ قبر کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگے گا اگر کہ دعا مانگ رہے ہو اللہ سے مطلب دیکھنے والا جو ہے وہ وہم میں مبتلا ہو جائے گا وہ یہ سمجھے گا کہ تم صاحب قبر سے مانگ رہے اس واسطے لوگوں کو بدگمانی سے یا وہم سے اور غلط خیال سے بچانے کے واسطے ضروری ہے کہ تم قبر سے رخ پھیر لو ہاتھ اٹھا کر اگر دعا مانگنی ہے اس کے لیے قبر سے پھر روپ لینا چاہیے اچھا سر بسم الله الرحمن الرحيم أبو حنيف عن القاسم عن نبي عن عبد الله قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة يعني النكاها أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه من يهد الله فلا مضلل ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد عبده ورسوله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 نکاح کا لفظ بعض حضرات کے نزدیک تو اصلا ہم بستری کے معنی میں ہے اور عقد جس کو کہتے ہیں شادی کا کیا جانا اس کے لیے مجازن ہے بعض اس کا الٹا بولتے ہیں کہ حقیقتن جو ہے وہ عقد کے لیے ہے اور مجازن ہم بستری کے لیے اور بعض دونوں میں مشترک مانتے ہیں یہ بحث اس لیے ہے کہ قرآن شریف میں کہیں تو نکاح کے معنی ہم بستری ہی کے رکھے گئے ہیں اس کے بغیر مسئلہ بنتا نہیں اور کہیں جو ہے محض عقد کے معنی لیے گئے ہیں اس واسطے یہ بحث ہے کہ حقیقتاً کس ایک معنی میں ہے اور مجازن دوسرے میں یہ حقیقتا دونوں ہی معنی کو شامل ہے یہ النکاح اس روایت میں ہے کہ نکاح کے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ خطبہ پڑھا اور خطبہ سکھلایا ہے تو ابو حنیفہ قاسم سے قاسم ابن عبد الرحمن سے اور وہ اپنے والد عبد الرحمن سے اور وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبۃ الحاج سکھلایا ضرورت کا خطبہ یعنی نکاح کا یہاں سے معلوم ہوا کہ نکاح جو ہے وہ ضرورت اور حاجت ہے ضرورت حاجت اس واسطے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر انسان کے اندر فطری طور پر ایک شہبانی خواہش رکھی ہے اور جو خواہشیں رکھی گئی ہیں ان کو اسلام آ کر یہ نہیں کہتا کہ ان خواہشوں کو ختم کر دو اسلام ان خواہشوں کی تکمیل کی ایک متعین صورت جو مفید ہے انسان کے لیے وہ, متع... وہ بتلاتا ہے اور جو غیر مفید اور نقصان دہ ہیں ان سے روکتا ہے مثلاً تھوڑی کے لیے مان جائے کہ غصہ انسان کے اندر جو ہے وہ ایک فطری ہے تو اسلام آ کر یہ نہیں کہتا کہ خبردار غصہ بالکل مت کرنا علامیہ نے رکھا تو خط... کیسے نہیں ہوگا غصہ تو آئے گا اسلام آ کر یہ کہتا ہے کہ غصہ تم کو کرنا ہے کہاں کرنا ہے تو جو شرعی برائیاں ہیں ان کے مقابلے میں غصہ ہو لیکن ہر جا اور بے جا غصہ ہو یہ نہیں تو جگہ اس کی متعین کر دی کفر ہے شرک ہے معاشیت ہے ان کے تعلق سے تم کو غصہ ہونا چاہیے لیکن ہر جگہ نہیں تو اسی طرح سے یہ شہبانی خواہش ہے تو شہبانی خواہش اللہ نے رکھی ہے تو یہ نہیں کہا گیا اس کو کچل ڈالو بلکہ اس کی ایک مفید شکل رکھی گئی ہے اور وہ ہے نکاح تو نکاح حاجت ہو گئی اس طرح سے ضرورت ہے دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو ایک اور فطری جذبہ اللہ تعالی نے دیا ہے اور وہ یہ کہ وہ اولاد چاہتا ہے تو اولاد کا چاہنے کا ایک جذبہ اس کی تکمیل کی صورت بھی جو ہے یہ نکاح ہی ہے ورنہ اگر نکاح نہ ہوتا اور جس مرد کا دل چاہتا وہ جس عورت سے تعلق کرتا یا جس عورت کا دل چاہتا وہ کسی بھی مرد سے تعلق کر لیتا تو اولاد کس کی کہلاتی جو, ب... جو بچے پیدا ہوتے کسی کا بھی نہ ہوتا وہ ہو؟ تو اس واسطے نکاح کی صورت رکھی گئی تاکہ یہ معلوم ہو کہ پیدا ہونے والے بچے جو ہیں ان کا باپ فلاں ہیں ان کی ماں فلاں ہیں تو اس لیے اس کو ضرورت کہا گیا یہ انسانی ضرورت ہے نکاح ایک اور جو عبداللہ بن ابن مسعودی کی روایت جو ہے وہ دوسری کتابوں میں اس کے الفاظ میں یہ فرق ہے تو وہاں یہ ہے کہ علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد الحاجہ و تشاہد تحیات ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجہ کا خطبہ اور تشہد سکھلایا اور وہ مراد ہے اس سے نکال اور ایک التحیات والا جو ہے وہ تشہد جس کو ہم التحیات کہتے ہیں وہ نماز کے اندر وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا تو عبداللہ بن مسودی کی روایت سے وہ التحیات بھی ہے جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں اور انہی کی روایت میں یہ خطبہ نکاح ہے اور وہ یہ ہے کہ الحمد للہ ہین احمد ہُوستہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں ہم اسی کے حمد کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں اور اسی سے مغفرت چاہتے ہیں اور اسی سے سیدھی راہ چاہتے ہیں تو بہت موقع کے مناسب ہوئی یہ خطبہ اس لیے کہ نکاح جو جس مقصد کے لیے کیا جا رہا ہے اس میں ظاہر ہے کہ بہت بڑی ذمہ داریاں بھی لینی ہیں اپنے سر تو اس میں اللہ سے مدد چاہنا اور جو کوتائیاں ہو جائیں اس تعلق سے اللہ سے مغفرت چاہنا اور سیدھے سیدھے راستے پر چلنے کی اللہ سے ہدایت چاہنا ظاہر ہے کہ موقع کے مناسب ہے یہ الفاظ خطبے کے من عاد اللہ فلاح مد اللہ وہ میڈلاح عادی جس کو اللہ ہدایت دے دیں اس کو کوئی بھٹکانے والا نہیں اور جس کو وہ بے راہ کر دیں تو ان کو کون راستہ بتانے والا ہے نشد اللہ إِلَّ محمد ابدو رسول اور ہم اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور شہادت دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اس آیت کو بھی آپ نے شامل فرمایا اس سے یہ بات معلوم ہوئی اس آیت کو یہاں شامل کرنے کا مقصد کیا ہے کہ نکاح کی غرض جو عفت اور پاک دامنی ہے بے حیائی سے بچانا ہے اسی کا نام تقوی ہے تو جب نکاح کر رہے ہو تو اس کا مطلب یہ تقوے کی راہ اختیار کر رہے مگر خالی راستہ چلنے سے تو نہیں حاصل ہوتا جب تک کہ انسان اس کے لیے کوشش نہ کرتا رہے کوشش, کرو, کوشش کرنی ہوگی تقوے کو حاصل کرنے کے لئے تاذیز جب تک زندگی ہے سارے معاملات میں تقوع اختیار کیا جائے جب نکاح ہے تو نک... آ... یہ بھی تقوی کا راستہ ہے اور اور کاموں میں بھی تقوع اختیار کیا جانا چاہیے مثلا شوہر اور بیوی بی کے آپس کے تعلقات اور معاملات ہیں اس میں بھی تقوع ہونا چاہیے نہ تو یہ کہ شوہر آ... بیوی بی پر ظلم کر رہا ہے اور نہ یہ کہ بیوی بی جو ہے وہ شوہر کی نافرمانی کر رہی ہے اور آپس کے لڑائی اور جھگڑے بے وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک ہنگامہ کھڑا کرنا ظاہر ہے کہ یہ منشاء نکاح کا نہیں ہو سکتا تو نکاح کا مقصد جو ہے وہ تقوے کی زندگی گزارنا ہے اس واسطے کہا گیا کہ اطق اللہ حق تقاتی کہ جیسا کہ اس کے تقوی کا اور اس سے ڈرنے کا حق ہے اس کے مطابق ڈرا جائے اور تمہاری موت نہ ہے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان و نصف الایمان فلیتق تقلّہ فن نصف الباقی کہ نکاح جو ہے وہ آدھا ایمان ہے اب جو آدھا باقی رہ گیا اس میں چاہیے کہ تقوی اختیار کیا جانا چاہیے اس میں بھی اللہ سے ڈرا جائے کیونکہ دو ہی خواہشیں ہیں ایک پیٹ کی خواہش اور ایک شرمگاہ کی خواہش تو شرمگاہ کی خواہش کو جائز صورت میں پورا کرنے کے لیے جو تقوی کا راستہ ہے اس کو اختیار کیا جا رہا ہے رہ گئی پیٹ کی خواہش اس میں بھی اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے کھانے اور پینے کے معاملات میں حلال اور حرام کی تمیز ہونی چاہیے الرحم اللہ خان علیکم رقیبہ اس آیت کا بھی جو سورہ نسا کے شروع کی آیت کا حصہ ہے اس کو بھی آپ نے شامل فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو تم اس اللہ سے کہ جس کے نام لے لے کر کے تم اور جن کے ریفرنس سے اور حوالے سے تم ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہو اور اس سے حق حقوق مانگتے ہو مثلا یہ کہ جب ہم کہتے ہیں بھائی تم کیا نام ہے تجھ بھی اللہ کا واسطہ ہے بھائی اللہ کے واسطہ تم دیکھو یہ کام کرو اللہ کے واسطے یہ کام کرو تو پھر اس اللہ سے ڈرنا بھی تو چاہیے جس اللہ کا نام لے لے کر یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. اور اسی طرح سے جو رشتے اور ناتے ہیں اس میں بھی اللہ سے تقوی اختیار کرنا چاہیے ڈرتے رہنا چاہیے ان اللہ کا نالکم رقیبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے اوپر نگہبان ہے اس لیے کہ جب ایک مرد اور ایک عورت شادی کرتے ہیں تو اس طرح سے دراصل دو خاندان جو ہیں وہ ایک دوسرے سے جوڑ جاتے ہیں تو محض ایک دوسرے کے حق نہیں آتے بلکہ دو خاندانوں کے حقوق ایک دوسرے پر آ جاتے ہیں اس لیے فرمایا کہ بھائی خونی رشتہ نہیں ہوتا اب عورت جو ہے ظاہر ہے کہ وہ اپنے میکے کا زیادہ خیال کرتی ہے اس لیے کہ خونی رشتہ ہے سسرال والوں سے خونی رشتہ نہیں ہوتا اس کا خیال نہیں کرتی اسی طرح مرد جو ہے وہ اپنے گھر والوں کا زیادہ خیال کرے اور سسرال والوں کا بالکل خیال نہ کرے تو یہ بھی غلط ہوگا جو رشتے اور نعتیں ہیں ان میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے ان اللہ خان علیکم رقیبہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگہبان ہے یعنی کوئی اور دیکھے نہ دیکھے مگر اللہ تو دیکھ رہے تیسری آیت جو آپ نے شامل فرمائی اس خطبے میں وہ سور عالیہ بر... آ... یہ جو ہے یا ای الزین عامن اللہ وقولو قول صدی الرحم عام لقم وفرم ومن احکم و من فقد فاز فوزا فاضفن اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سیدھی سچی بات کہو اہنگی بینگی باتیں اور ٹہری باتیں کیا مطلب ہر جہاں ذرا سی کوئی بات ناگوار ہوئی اور اٹھا کے الٹی سیدھی باتیں کہنی شروع کر دیں عورت کو غصہ آیا تو اس نے جناب ساری نعمتیں اور ساری مہربانیاں اور ساری محبتوں اور نوازشوں پہ پانی پھیر دیا ایک لفظ ایسا کہ میں نے تو کبھی بھی یہاں آنے کے بعد سکی نہیں دیکھا مرد کو غصہ آیا ساری اس کی خدمتیں عورت کی جو ہیں اور اس نے دلداریاں کی سب پہ پانی پھیر دیا یہ غلط بات ہے ایسے الفاظ نہیں بولنے چاہیے جس سے آیا وہ غصہ بجائے ٹھنڈا ہونے کے اور بھڑک اٹھے اور بیجا جو ہے وہ الفاظ کے استعمال سے معاملات بگڑ جائیں عام طور پر دیکھنے میں یہی آتا ہے شور اور بیوی بی کے جھگڑے اور نوبت طلاق تک پہنچتی ہے اس میں زبان کو بڑا دخل ہے کہ ایک دوسرے کے واسطے الفاظ صحیح نہیں استعمال ہوتے کہ بجائے اس کے کہ جو اگر کسی کو جھگڑا ہوا ہے تو وہ دب جائے وہ جھگڑا جو ہے بہنا شروع ہوتا ہے بہنا شروع ہوتا ہے اب اسی میں عام طور پر جو تماشا دیکھنے میں بھی آتا ہے وہ یہ کہ جہاں کوئی ناغ... بات ہوئی بڑی ناگواری کی تو اب وہ جو ہے مطالبہ کے صاحب طلاق دے دو طلاق دے دو طلاق دے دو جب تک چین نہیں آئے گی جب تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے جب تک وہ طلاق نہ دے دو اور جب طلاق دے دے تو اب رونے بیٹھ گئے ظاہر ہے کہ کیوں اس کو سوچا کیوں نہیں تھا پہلے سے اسی بات مرد کو بھی سوچنا چاہیے کہ کہنے سے پہلے کیا کہا جا رہا ہے تین مرتبہ در درد طلاق طلاق کہہ دیے اب اس کے بعد پوچھنے جا رہے ہیں صاحب ہم نے تو یوں نہیں کہا تھا تو یہ نیت یہ نہیں تھی ہماری تو نیت وہ نہیں تھی بولنے سے پہلے اگر سے فرمایا کہ وکول و قول سیدھی اور سچی صحیح بات کہنی چاہیے اسی سے تمہارے اعمال جو ہیں وہ سدھر گے اور تمہارے گناہوں کی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مغفرت فرما دے گا وہ منگیو تو اللہ و رسول اُو فقط نظیمہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کی وہ کامیاب ہو گیا بڑی کامیابی اس نے حاصل کر لی معلوم ہوا کہ نکاح کے بعد شوہر اور بیوی بی کا ہے کہ نظر اور مقصد کیا ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہو اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ان کا مقصد حیات بن جائے گا تو نہ صرف یہ کہ ان دونوں کی زندگی خوشگوار ہوگی آنے والی نسل اور اولاد جو ہے اس پر ان پر بھی اس کی چھاپ پڑے گی اور ان میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہوگا تو واقعی یہ ہے کہ تین آیتیں چھوٹی چھوٹی نبی کریم صلاح سرم نے خطب نکاح میں شامل فرما کر اور ایک اہم مضمون کی طرف مضامین کی طرف متوجہ کر دیا جہاں تک خطب نکاح کا تعلق ہے تو اس پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ واجب نہیں ہے نہ فرض ہے اب یہ کہ بغیر خطبے کے نکاح ہو جاتا ہے کہ نہیں تو سفیان سوری کا کہنا تو یہ ہے کہ بغیر خطبے کے بھی نکاح ہو جاتا ہے کوئی حرض نہیں دوسرے اما جو ہیں وہ اس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور سنت بھی بہت اہم درجے کی سنت مانتے ہیں امام شافی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ نکاح کو معاملات کے اندر شامل مانتے ہیں حنفیہ جو ہیں اس کو عبادات میں مانتے ہیں اور شفاف اس کو معاملات میں مانتے ہیں اسی واسطے حدیث کی وہ کتابیں کہ جن کے مرتب مرتب کرنے والے جو ہیں وہ شافعی نقطہ نظر کے حامل ہیں وہ کتاب النکاح کو کتاب الب خرید و فروت جو ہیں ان کے ساتھ لگاتے ہیں اور جو حنفی نقطہ نظر کے ماننے والے ہیں وہ ان کو عبادات کے ساتھ جوڑ کر کے اور وہاں کتاب النکاح کو لاتے ہیں تو حنفیہ کے نزدیک یہ عبادات میں ہے نکاح اور ان کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نکاح من سنتی نکاح میری سنت ہے تو سنت کہہ دینا آپ کا فرما دینا یہ کافی ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ یہ عبادات میں سے ہے تو امام شافی رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک تمام معاملات اگر چخرید اور فروخت بھی کرنے جا رہے ہیں قرض کا لین دین کرنا ہے ان کے یہاں تب بھی خطبہ پڑھنا سنت ہے اور نکاح کے وب میں بھی حنفیہ کے نزدیک لین دین میں جو ہے خطبہ وغیرہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں البتہ نکاح میں خطبہ جو ہے بہت اہم ہے اس کو پڑھا جانا چاہیے اگر عبد الراہب نے مسود رضی اللہ عنہ کے الفاظ کہ علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو تعلیم دی ہے تو آپ کا تعلیم دینا یہ بتلاتا ہے کہ یہ خطبہ بہت اہمیت رکھتا ہے نکاح کے معاملے میں اگرچہ واجب اور فرض نہیں ہے مگر ایک بہت بڑی سنت جو ہے جبکہ اس کی کم از کم برکت تو ماننی چاہیے اگر اگرچہ معنی اور الفاظ کے سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں تو اب بھی برکت سے تو خالی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے یہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص تحیات تشاہد میں بیٹھے اور وہ اتحیات نہ پڑھے اطحیات نہ پڑھے خالی کوئی اور تصویر پڑھنے کے بعد نماز تو ہو جائے گی مگر ظاہر ہے کہ اتحیات کے نہ پڑھنا جو ہے وہ اس سے آ, کم از کم اگر شوافے کے نزدیک دوسروں کے نزدیک اگر سجدہ صاحب سجد واجب نہیں ہوتا تب بھی وہ, وہ بھی اس کے قائل ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے حانفیہ کے نزدیک تو جیسا واضح ہوگا کیونکہ یہ سنت موقعدہ بدرجۂ واجب ہے اطحیات کا پڑھنا اس سے اہمیت معلوم ہوتی ہے تو وہ پڑھنا چاہیے یہ بات کہ ہر چیز میں جو ہے کہ اشتہادی کرنا یہ غلط طریقہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو حنیفہ عن زیاد عن عبداللہ اللہ حارث عن اب موسا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصوج مقاصر ابو حنیفہ زیاد سے اور عبداللہ حارس سے اور ابو مسا شری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نکاح کرو میں تمہاری کثرت کی وجہ سے فخر کرنے والا ہوں گا دوسری امتوں پر کہ جب نکاح نہیں ہوگا تو اولاد نہیں ہوگی اب اولاد نہیں ہوگی تو اس کے معنی یہ ہوگا ہے کہ امت کے افراد کم ہوں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا منشا یہ ہے کہ انبیاء علیہ وصلاۃ والسلام قیامت میں اپنی اپنی امت کے ساتھ پیش ہوں گے تو آپ جس نبی کے ساتھ جتنی بڑی امت ہوگی ظاہر بات ہے کہ وہ اس پر اس کو خوشی ہوگی چاہے یہ سوال نہ کیا جائے کہ تمہاری امت چھوٹی کیوں ہے اور بڑی کیوں نہیں ہے لیکن خوشی تو ہوتی ہے اگر دنیا میں لوگ اپنے جتھے اور اپنی جماعت کے بڑا ہونے پر خوش ہوتے ہیں تو قیامت میں انبیاء عالم السلاط وسلام بھی اپنی امت کی کثرت پر خوش ہوں گے تو اس طرح سے آپ نے فرمایا کہ نکاح کرو تاکہ امت میں اضافہ ہو اس طرح کے حدیث کو بہت ہی بعض دفعہ افسوس ہوتا ہے کے بعد لوگ اور خاص طور پر جو نئی روشنی والے ہیں اس کا بڑا مذاق بنا دیتے ہیں تو یہ نہیں سوچتے کہ حدیث اگر ہے تو تمہارے اگر حلق کے نیچے نہیں اتر رہی ہے تو تمہارے حلق کا قصور ہو سکتا ہے لیکن حدیث کی تو یا حدیث کے معنی اور مطلب جو ہے وہ اس کا تو مذاق ہی بننا چاہیے قصور ہمارا ہو اور الزام اور تہمت حدیث پر آ جائے کہنے والے کہتے ہیں کہ صاحب ایسی امت کی کثرت کا کیا فائدہ ہے کہ جس میں ایسے ایسے اعمال والے لوگ موجود ہیں تو اس کا الزام حدیث پر کیسے آئے گا حدیث میں یہ کب کہا گیا کہ تم ساری حرکتیں کرتے رہنا مگر یہ کہ میری میری امت کی تعداد بڑھاتے رہنا یہ تو نہیں کہا ہے اگر یہ بات ہوتی تو پھر بے شک یہ تھا کہ بھائی حدیث پر الزام آتا ظاہر ہے کہ قصور ہمارا ہے قصور ہمارا اس لیے کہ ہم نہ اپنی اصلاح کرتے ہیں نہ اپنے بچوں کی اصلاح کرتے ہیں اور الزام دیتے ہیں حدیث کو کسا بھی یہ جو ہے جو اس طرح کی حدیثیں بیان کی جاتی ہیں حدیث بالکل صحیح ہے اور حدیث کی اور سب کتابوں کے اندر ہے تو کثرت کے اوپر جو ہے فخر کرنا کوئی بری بات نہیں ہے آج اگر فیشن یہ بن گیا ہے کہ اولاد تھوڑی ہونی چاہیے ایک یا دو تو وہ فیشن تو ہمارا اپنا اختراع کیا ہوا ہے حدیث سے ہم کیوں اس کی تائید حاصل کرنا چاہتے ہیں حدیث میں بہر الفضیرت اسی کی ہے کہ اولاد جو ہے اس کی قص... وہ ہونی چاہیے تاکہ امت کے افراد بڑھے ہاں ان, ان اپنے جو جن کی تربیت ہمارے ذمہ ہیں ان کی تربیت اخلاق کی دین کے نقطہ نظر سے ہم کو کرنی چاہیے تاکہ وہ اچھے مسلمان بنیں جس کا فائدہ دنیا میں بھی ہو اور آخرت میں بھی ہو آج دنیا کے فائدے تو فائدوں سے تو ہم محروم ہو چکے ہیں اسلام کے جو فائدے ہمارے بزرگوں نے حاصل کر لیے ان فائدوں سے آج ہم دنیا میں محروم ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے ظاہر ہے کہ ہم ہے اس لیے کہ ہم نہ اپنے آپ کو سنوارتے ہیں نہ اپنے بچوں کو سنوارتے ہیں تو قصور وار ہم ہیں اسلام اور حدیث اور قرآن جو ہے اس کے قصور وار ہرگز نہیں ہیں ابو حنیف ان عبد اللہ ابن دینار عن ابن انبن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکہ انک الجواری اشواب فنع انتظرحامن و اقی اب افواہن و ازو اخلاقن ابو حنیفہ عبداللہ ابن دینار سے اور وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوان اور کنواری لڑکیوں سے شادی کرو اس لیے کہ وہ ان کے رحموں میں بچے بچہ دینے کی زیادہ صلاحیت ہوتی ہے اور وہ اپنے زبان کی میٹھی ہوتی ہیں اور اخلاق کی اچھی ہوتی ہیں زبان کے میٹھا ہونے کے معنی یہ ہیں کہ ان میں ن... ن... کم عمر ہونے کی وجہ سے شرم اور حیا ہوتی ہے شرم اور حیا ہونے کی وجہ سے بات نرم اور اچھی کرتی ہیں بہ اس کے کہ جو جنہوں نے تلخ اور شیریں سارے تجربے کر لیے تو ان کی طبیعت میں عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ کچھ تیزی آنے لگتی ہے تو زائرے کو سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں عام حالات کی رعایت سے یہ بات کہی جاتی ہے ایک دک اگر کہیں ایسے واقعات ہو کہ کنواری لڑکی یا کنوارا جو نوجوان ہے مرد وہ اگر تلخ زبان ہے اور کڑوی کڑوی باتیں کرنے کی عادت ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے عام حالات میں یہی ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی کنوارا مرد اور کمواری لڑکی ہو اور اس میں شرم حیا بالکل نہ ہو تو یوں نہیں کہا جائے گا کہ صاحب یہ تو حدیث میں تو یہ کہا گیا تھا کہ ان میں شرم اور حیا ہوگی یہ تو بے شرم کا دکہ واقعات جو ہوتے ہیں وہ الگ چیزیں لیکن عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ جو کمارے یا کنواری ہوتی ہیں ان میں نسبتاً شرم اور حیا ہوتی ہے تو اس, اس واسطے اس کو زبان کے مٹھاس سے کہا گیا وہ آزو اور اچھے اخلاق والے بھی ہوتی ہیں تو اس واسطے کنواریوں سے شادی کو کہا گیا میں دوسری حدیث بھی پڑھوں پھر میں اس تعلق سے میں کچھ بتاؤں گا ابو حنیف عن حماد عن ابراہیم قال اخبرني شیخ من اہل المدینہ عن زید بن ثابت انہو جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال له هل تزوجت قال لا قال تزوج تستعف مع افتک ولا تزوجن خمسا قال ما هن قال لا تزوجن شہبرة ولا نہبرة ولا رہب ولا هبدرة ولا لفوتا قال زيد يا رسول الله لا أعرف شيئا مما قلت قال بلى أما الشهبر فالزرقاء البدينة وأما النهبر فالطويلة المهزولة وأما اللهبر فالأجوز المدبرة وأما الهبدرة فالقصيرة الزميمة وأما اللفوت فزاة الولد من غيرك کالش شیبانی بحیکہ ابو حنیفہ منہاد حدیث طویلا ابو حنیفہ اپنے استاذ حماد سے اور وہ اپنے استاذ ابراہیم نخائی سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے مدینے والوں میں سے ایک بوڑھے آدمی نے مجھے خبر دی اور وہ زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ نے فرمایا ان سے زید ابن صابر سے کہ تم نے شادی کر لی تو انہوں نے رض کیا کہ نہیں آپ نے فرمایا تم شادی کرو اور اپنی پاک دامنی کی اپنی پاک دامن جیسی کسی عورت سے شادی کرو یہ یعنی مطلب یہ ہے کہ اخلاق والی ہونی چاہیے شرم حیا اس میں ہونی چاہیے یہ عفت کے معنی اور آپ نے فرمایا پانچ طرح کی عورتوں سے شادی مت کرو وہ پانچ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ پانچ کون سی ہیں آپ نے فرمایا کہ نہ تو شہبرہ سے نہبرہ سے نہ, نہ, نہ لہبرہ سے اور نہ ہبدرا سے اور نہ لفوت سے ان سے مت کرو شادی زید نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ جو آپ نے فرمایا میں تو کچھ بھی نہیں سمجھا تو یہ عربی کے الفاظ تو ہیں مگر بہت ہی کم ان کا استعمال اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھٹا کر کھٹ بول دیا تھا ان سارے الفاظ کو تو آپ نے فرمایا ہاں ہاں شاہبراہ جو ہے وہ تو ایک ایسی عورت کو کہا جاتا ہے کہ جو غربہ چشم ہو بلی کی جیسے آنکھیں اور بہت ہی موٹی قسم کی ہو نہبرا جو ہے وہ اس عورت کو کہتے ہیں کہ جو بڑی لمبی پتلی اور یعنی مطلب یہ ہے کہ اتنا پتلا دبلا لمبا قد ہو کہ بری لگتی ہو اور لاہ وہ ایسی بوڑھی عورت کو کہتے ہیں کہ جس میں وہ خواہش ہی باقی نہ رہے اور ہب ایک ایسی عورت کو کہتے ہیں کہ جو بہت ہی پسند قسم کی عورتوں سے مشادی کرو نمبر دن... اس سلسلے میں مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ اصل میں یہ اسلام کی خوبی کی بات ہے ہم جب کسی بات کو نہیں سمجھ پاتے تو ہم یہ تو بیان کرنے والے پر اعتراض کرتے ہیں یہ حدیثی کے تعلق سے ہم کو شک شبہ ہو جاتا ہے بات یہ ہے کہ احادیث کا ذخیرہ اگر ہمارے سامنے ہو تو اس میں کئی چیزیں ہم کو معلوم ہوں گی ہر حدیث میں جو قانون آیا ہے وہ قانون ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی کے لئے ہو اور ہمیشہ کے لیے ہو یہ ضروری نہیں ہے ایک اصول تو یہ ہوا مثال کے طور پر جیسے میں نے پہلے ایک مثال دی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کفارے کے سلسلے میں ایک صحابی پر جو کفارہ واجب ہوتا تھا تو انہوں نے کہا مجھ سے تو نہ تو دو مہینے کے روزے رکھے جائیں اس لیے کہ میں روزے کی تو خلاف ورزی ہوئی ہے تو میں دو مہینے کا مسلسل کہاں سے روزے رکھوں گا جب کہا گیا کہ اچھا تم فدیا دو تو فدیہ میں کہاں سے لاؤں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے میں تو بہت غریب آدمی تو آپ نے جو ہے لوگوں سے کہا کہ بھئی اس کی مدد کرو لوگ لوگوں نے ڈونیٹ کیا اور اس کافی سامان آ گیا آپ نے فرمایا لو لے جا کر کے تم لوگوں کو کھلاو پلاؤ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ انہوں نے رکھا یا رسول اللہ ان دو پہاڑوں کے بیچ میں جہاں وہ مدینہ کی آبادی ہے ان دو پہاڑوں کے بیچ میں بخدا مجھ سے زیادہ تو غریب کوئی ہے ہی نہیں آپ ہسے اور آپ نے فرمایا جاؤ لے جاؤ کھاؤ اور اپنے بچوں کو کھلاؤ یہ حدیث ہے لیکن تمام فقہا اس بات پر متفق ہیں کہ یہ خصوصیت اس آدمی کی تھی عام قانون نہیں تو اس کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ دوسری روایتیں جو ہیں ان سے اگر کوئی ایک حکم ٹکرا رہا ہو تو دیکھنا یہ ہوگا کہ کون سا کون سی چیز جو ہے وہ ایک قانون عام کے درجے میں ہے اور کون سی چیز ایک خاص کسی واقعے میں نبی نے اپنے خصوصی اختیار سے یا اللہ سبحانہ و تعالی کی اجازت سے کہا یہ کام فقیر کا ہے فقی کو یہی کرنا پڑتا ہے ورنہ فقا کی ضرورت کیا رہ گئی ہم بھی قرآن شریف براہ راست پڑھ لیں حدیث پڑھ لیں اور مسئلہ نکال کے لے آئیں فقی کی ضرورت اسی میں ہے کہ وہی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ تمام روایتوں کو سامنے رکھ کر کے اور وہ دیکھے کہ عام قانون کہاں ہے اور خاص اسی طرح سے کچھ قانون جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں مثال کے طور پر معذ ابن جبل کے حدیث ہے اور وہ رمضان کے روزوں کے تعلق سے کہ رمضان کے روزوں میں پہلے یہ بات تھی کہ اگر کوئی شخص سورج کے چھپنے کے بعد اگر وہ سو گیا تو اب نہیں کھا سکتا وہ سونے سے پہلے جو کھا لے سو کھا لے لیکن سو گیا تو اب نہیں کھا سکتا اس سے کیا ہوا کہ ایک صحابی کو بڑی مشکل پیش آئی محنت مزدوری کر کے آئے کھیتوں پہ کام کر کے گرمی کا موسم تھکے ہارے آئے گھر میں اب بیوی بی نے جو ہے کہیں کہیں سے کر کے کس طرح سے اس نے کھانا وانا تیار کیا ان کی آنکھ لگ گئی مغرب کے بعد اب آنکھ لگ گئی تو اٹھے تو تو نہیں کھا سکتے تو نتیجہ اس کا ہوا کہ دوسرے دن پھر روزہ ہوا شام کو آیا تو وہ بے ہوش ہو گئے اس لیے کہ مشقت کافی ہوئی تو اس کے بعد وہ آیا اتری کلو کلو وشربو ہت آئے تو بھائی اب یہ تو میرے خیص میرا خیتل اسود الفجر سم بات مسیا میں آیت آ اس کے بعد تو پہلے حکم تھا اس کو منسوخ کیا گیا اور بھی بہت سے تو معلوما کہ حکم آیا ہے مگر ایک خاص وقت کے واسطے آیا دوسرے حکم نے آ کر اس کو منسوخ کر دیا اس میں بھی فکای کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اس بات کو متعین کریں تو ایک تو یہ ذہن میں بھی رہنا چاہیے دوسری بات جو ہے وہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ میں نے کہا تھا کہ اسلام کی خوبی کیا ہے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اگر ایک وقت میں ایک چیز نبی نے بتلائی ہے تو اس سے لوگوں کو غلط فہمی نہ ہو جائے دوسرے وقت میں دوسرے موقع مناسب موقع پر ایک اور بات بتلا دیتے وہ غلط فہمی اس سے دور ہو جاتی ہے مثلاً ایک حدیث ہے حدیث یہ ہے کہ تم کا حل مر اتو اور بائیں کسی عورت سے جو شادی کی جاتی ہے وہ چار وجہ میں سے ایک وجہ سے کی جاتی ہے آپ نے فرمایا لی جمالیہ ولی مالیہ ولی ولی کہ یہ تو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے یا اس کے مال کی وجہ سے یا اس کے دین کی وجہ سے اور یا پھر اس کے خاندان کی وجہ سے یہ چار وجہ ہیں آپ نے فرمایا فضر بزاۃ دین تربت ازا کا بہریا اے بہت تیرا بھلا ہو جائے دین والی سے شادی کر کے تو کامیاب ہو جا یہ حدیث کا مطلب صاف سمجھ میں یہ آتا ہے کہ نہ تو تم دیکھو مال کو نہ دیکھو خاندان کو نہ دیکھو خوبصورتی کو دیکھو تو کس کو دیکھو دین داری کو دیکھو تو یہ حدیث کے مانا ہے بلا شبہ دینداری بہت اہم چیز ہے دین ہے تو آخرت بھی ہے اور دین ہے تو دنیا بھی ہے شہر اور بیوی بی کی زندگی اسی دین کی وجہ سے آپس میں سکون سے گزرے گی اور اگر دین نہ ہو تو وہ خوبصورتی کتنے دن کام آئے گی اور مال جو ہے آنے جانے والی چیز ہے اور خاندان جو ہے اس کی بڑائی کو وہ کب تک پوجے گا بیٹھ کر کے لیکن دین ہے اور دین کے اخلاق ہیں تو ظاہر ہے کہ اس سے ایک دوسرے کو راحت ملے گی بات تو بالکل صحیح ہے لیکن بہرحال یہ تو ماننا پڑے گا کہ خوبصورتی بھی اللہ کی نعمت ہے خاندان کا اچھا ہونا بھی ایک اللہ کی نعمت ہے اور اسی طرح سے کسی کے پاس اگر مال ہے حلال اور جائز وہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے قرآن شریف میں حلال مال کو فضل کہا گیا اللہ کا تو کیا ان, ان کو بالکل دیکھنا ہی غلط ہے دیکھنا نہیں چاہیے اس کو اس حدیث کے یہ مانا نہیں سمجھے جا سکتے تھے اس واسطے اس طرح کی حدیثوں میں جو میں نے ابھی پڑھی ہیں ایک دوسرا پہلو سامنے لایا گیا نہیں ان چیزوں کو بھی دیکھا مثلاً کواری سے شادی کرنا ظاہر ہے کہ اگر کنواری نہیں ہے تو اس کے مقابلے میں کنواری جو ہے اس سے اس کی طرف رغبت زیادہ ہوگی اور رغبت جب زیادہ ہوگی تو آپس میں محبت ہوگی اور لڑائی جھگڑے کم ہوں گے مقصد سر کا کیا ہے جھگڑے ٹنٹے نہیں ہونے چاہیے یہ فیملی لائف جو ہے بہت مضبوط ہونی چاہیے اسٹرانگ ہونی چاہیے اور سالڈ ان میں جھگڑے اور ٹوٹ پھوٹ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ٹوٹ پھوٹ کے واسطے تو شادی کی نہیں گئی یہ نہیں کہ آج شادی کرو دو چار روز کے بعد جو ہے اس کی چھٹی کر دو اسی واسطے ایک وقت ضرورت کے وقت میں متع کی اجازت دی گئی تھی لیکن خیبر کے قصبے کے موقع پر متع کو حرام کر دیا گیا اور اس کے بعد حلال ہونے کی کوئی کوئی جو ہے ثبوت نہیں ہے تو متا جو ہے وہ اسی واسطے حرام قرار دیا گیا کہ جو لوگ کے حلال ہونے کے آج بھی قائل ہیں ان کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجیے کہ اس کے اندر اس قدر عجیب صورت حال ہے کہ بھئی اولاد کا ذمہ دار کون ہوگا بالکل اس میں کوئی تذکرہ نہیں ہے جب اس کی عورت کی وہ مدت ختم ہو جائے گی جس, جس مدت کے مدعا کیا گیا اس کے بعد کیا ہوگا عدت ہوگی تو عدت کا خرچہ کون دے گا کچھ نہیں ہے سمجھ میں عجیب وہ مدع کا ایک کھیل کھلونا ہے ظاہر کہ اسلام جو ہے وہ ہمیشہ کے واسطے جو قانون بنا کے دے گا وہ کھیل کھلونے والی چیز نہیں بلکہ یہ کہ جس میں ایک سنجیدہ قسم کی اور سنسئر ایک جو بنیاد ہے وہ قائم کرنا چاہتا ہے فیملی لائف میں تو چاہتا ہی ہے کہ آپس میں میل محبت ہو تاکہ یہ رشتہ ہمیشہ قائم رہے اور اس سے آگے پھر چل کر کے اولاد پر اس کا اچھا اثر پڑے ان کے آگے ان کے دونوں کے میاں بیوی بی کے جھگڑے ہوتے رہیں گے تو اولاد کا اخلاق کیا بنے گا ان کی تربیت کیسی ہوگی ان ساری چیزوں پر اسلام کی نظر شریعت کی نظر ہے اس واسطے ترغیب دی گئی ہے کہ تم یہ دیندار دی... کو ضرور دیکھو مگر اس کا یہ معنی نہیں کہ تم شکل و صورت کو بھی نہ دیکھو قد و قامت کو بھی نہ دیکھو خاندان کو بھی نہ دیکھو یہ ساری چیزیں چھوڑ دو یہ, آ... یہ بھی عام قانون میں ہے ورنہ اگر کوئی شخص یہ اس بات پر راضی ہے کہ وہ فلانی عورت سے مثال کے طور پر وہ بد شکل ہے نہیں وہ اس پر راضی ہے کہ میں اس سے ہی شادی کر کے اور میں خوش رہوں گا کسی بھی وجہ سے شریعت ہرگز یہ نہیں کہے گی خبردار خبردار تم مت بلکہ ایک بہت بڑا کام وہ کر رہا ہے یا اسی طرح سے جو بھی اس میں قد و قامت کی بات آئی رنگ روگن کی بات آئی یا کوواری نہ ہو کوئی دوبارہ شادی ہو رہی ہو یا اولاد والی ہو شریعت ن... کا منشا یہ نہیں کہ ان سے نہ شادی کی جائے یہ ترغیب والی بات ہے قانون والی بات نہیں زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریبی تعلق ہے کاتب ہے وہی ہے تو آپ نے اس تعلق کی خاطر جیسے کوئی ماں باپ اپنے اولاد کو کہیں ہاں بھائی شادی کرنی ہے بھائی تمہاری دیکھو تم پسند کر لو ایسی ایسی مت پسند کرنا دیکھو بھائی فلاں قسم کی پسند کر لینا یہ ایک مشورہ ہے قانون تو نہیں ہے اس کے ان کے ماں باپ کے اس کہنے کے معنی یہ نہیں کہ ان کے نزدیک اس جیسی عورت کے علاوہ کسی اور سے شادی کرنا ناجائز حرام ہے ظاہر ہے کہ وہ مقصد نہیں یہی صورت یہاں بھی ہے کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو آپ نے ایک مشورہ ازراہ تعلق دیا تاکہ ان کے تعلقات خوشگوار ہوں ورنہ اگر یہ ناجائز ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شادیاں کیوں ایسی ہوتی حضرت سودا رضی اللہ عنہ کا رنگ کالا بھی تھا اور موٹی بھی تھی اسی طرح سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کوواری تھوڑی تھی کواری تو صرف حضرت عائش آتی جن سے آپ نے شادی کی بقیہ تو کواری کوئی بھی نہیں تھی تو کواری کی سے شادی کی ترغیب آپ دے رہے ہیں وہ ترغیب کے درجے میں ہے تاکہ آپس میں محبت ہو قانون نہیں ہے اور اسی طرح سے زائر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ صاحب اولاد تو اولاد والی تھی اس کے باوجود آپ نے شادی کی تو اس لیے اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میرے اپنے حالات کے لحاظ سے یہی عورت ٹھیک ہے تو بلفظ اگر ان پانچ عورتوں میں سے بھی وہ آ کے بنتی ہو تو بھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ نہیں اس نے غلط کیا نبی کی کوئی تعلیم کے خلاف کیا ہے وہ ترغیبی ایک صورت ہے اس سے زیادہ اور کوئی, کوئی بات نہیں ہے ابو حنیفہ افا عبد الملک عن رجل شامی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال, قال سوداء ولودن ہوگا سعودا سو ولود احب علیہ من ہسنا ابو حنیفہ عبد الملک سے اور وہ ایک شام کے رہنے والے ایک آدمی سے روایت کرتے ہیں اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے, فرما, ان, ان, انہوں نے کہا کہ آدمی نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں فلانی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں آپ نے روک دیا اس سے وہ پھر آیا اور اس نے پھر یہی بات کہی میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں آپ نے اس کو روک دیا پھر وہ تیسری مرتبہ آیا آپ نے پھر اس کو روک دیا یہاں اس کا شادی کرنے کا ارادہ جو تھا صرف اس کی خوبصورتی کی وجہ سے تھا اور کوئی چیز اس کے اندر نہیں تھی محض خوبصورتی کی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ کو بھی محسوس ہوا کہ یہ جس وجہ سے شادی کر رہا ہے یہ کچھ دن تک چلے گی اور اس کے بعد ان میں ٹوٹ پھوٹ ہو جائے گی یہ آپ کی بصیرت تھی یا آپ کو وہی سے یہ بات معلوم گئی تو اس لیے آپ اس سے روک رہے تھے پھر آپ نے فرمایا کہ کالی جو زیادہ محبت کرنے والی ہو اور جو بچے دینے والی ہو وہ زیادہ میرے لیے اچھی ہے بہ اس کے خوبصورت ہو اور بانج ہو تو وہ خوبصورت بھی تو تھی اس کی خوبصورتی کی وجہ سے وہ شادی کرنا چاہ رہے تھے مگر بات یہ تھی کہ آپ کو کسی طریقے سے یہ بات معلوم ہو گئی تھی روحی کے ذریعے سے ہوگی بظاہر کہ وہ بانجھ ہے اس کے اولاد نہیں ہوگی تو آپ نے اس لیے اس سے روکا کہ ایسی اولاد سے شادی کرو کہ جس سے اولاد ہو سکے تاکہ کل کو تمہاری پریشانی نہ ہو جب اولاد نہیں ہوگی تو ظاہر ہے کہ میں ابھی بھی کے اندر یہ تو کٹپٹ ہوگی اور یا پھر یہ ہوگا کہ میں نے برا کیا کوئی اور شادی کرو کوئی اور شادی ہوگی تاکہ اولاد ہو تو اولاد کی خواہش چونکہ تب رہی ہے نبی کو یہ معلوم ہو گیا اس نے روک دیا اب ظاہر ہے کہ زمانے کے اندر نہیں معلوم ہو سکتا کہ یہ عورت کیسی ہے اور کیسی نہیں تو اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے اس طرح سے ابو عن عن بریدہ قال تذاکر عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال الشؤم فی الدار مفداری و مرعتی فشو مداری سوء وشوم الفرس أن تكون جموحا وشوم المرأة أن تكون آقرا زاد الحسن بن سفيان سيئة الخلق آقر آقرا وفي لواية إن يكون الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس فأما الدار فشؤم ضيقها وأما المرأة فشؤمها سوء خلقها وأقر رحمها وأما شؤم الفرس فأن تكون جموحا ابو حنیفہ علقمہ ابن مرسب سے اور وہ ابن برعیدہ سے روایت کرتے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن شوم کا ذکر آیا شوم کے معنی آتے ہیں جس کو کہا جائے بد بختی یا یہ کہ نوسط نوسط جس کو اردو میں کہتے ہیں وہ ہے شوم کہ اس نفوس کا ذکر آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ نے فرمایا نحوس تین چیزوں میں ہو سکتی ہے ایک تو گھر میں ایک گھوڑے میں یعنی سواری میں اور تیسری چیز یا عورت میں تین چیزوں کے اندر ہو سکتی ہے اچھا صاحب آپ نے فرمایا گھر کی نحوسط تو یہ ہے کہ وہ گھر تنگ ہو یعنی تنگ کا مطلب یہ ہے آرام دینا ہو رہنے والوں کے واسطے اس میں ہر طرح کی پریشانیاں ہوں تو یہ گھر کی نہوصت ہوئی اور پر اس سے آگے بڑھ کر یہ بات بھی آپ نے فرمائی جس کے پڑوس جو ہیں وہ برے ہوں تو پڑوسی اچھے ہوں گے تو گھر والوں کو آرام ملے گا اطمینان ہوگا گھر سے باہر بھی چلے گئے بیوی بچے وہاں ہیں تو کسی طرح کا کوئی خطرہ اور فطرہ نہیں ہوگا لیکن اگر برے ہیں پڑوسی تو رات دن کے جھگڑے اٹنٹے ہوں گے تو یہ بھی اس گھر کی نحوست میں شمار ہوگا اور گھوڑے اور سواری کی نہوصت یہ ہے کہ وہ سرکش ہو اور سرکش ہو یعنی مطلب یہ کہ جب سواری کے لیے وہ ہے اور سواری کے بس کے کام آنے رہی بے اطمینان آدمی اس پہ سفر کر سکے اس پہ سوار ہو سکے تو ظاہر ہے کہ اس کے حق میں اس کے لیے کی بات ہوئی اور اسی عورت کے نحوست یہ ہوگی کہ وہ بانج ہو کہ اولاد اس سے نہ ہو حسن ابن سفیان نے اس میں یہ بھی اضافہ کیا اپنی صنعت کے لحاظ سے کہ وہ بد خلق ہو اور بانج ہو اور ایک روایت میں یہ ہے اور یہ روایت کی وجہ سے مسئلہ صاف ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے یہ معنی نہیں کہ یہ نوسط ہوگی میں نے اسی لیے ترجمہ میں رعایت کی تھی کہ ہو سکتی ہے اس روایت میں لفظ آیا ان یق نش فی شین اگر نوسط کسی چیز کے اندر ہو سکتی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نوسط کے تو قائل ہی نہیں نوسط وہ نوسط اسلام میں کوئی چیز نہیں ہے اگر ہو سکتی ہی تو پھر ان تین چیزوں میں ہو سکتی ہے تو بات یہ ہے یہاں آ کر واضح ہو گئی کہ ورنہ اسلام میں یہ ہے کہ اچھی فال تو لینی چاہیے بری فال نہیں لینی چاہیے یعنی یہ کہ خوش نصیبی اور اچھے نصیبے پر تو نظر رکھی جائے لیکن یہ بدنصیبی ہے یا نحوست ہے یہ کم بختی ہے اسلام میں ان چیزوں پر توجہ دینا جس سے آدمی کے حوصلے پست ہوں اسلام اس طرح کی چیزوں کو پسند نہیں کرتا تو یہ یقین کا مانا ہی. اگر بد بختی اور نحوس ہو سکتی کسی چیز کے اندر تو پھر ہو سکتی تھی گھر کے اندر اور عورت کے اندر اور اسی طرح سواری کے اندر جہاں تک گھر کے اندر ہونے کا تعلق ہے اگر گھر کے اندر ہوتی تو پھر یہ بات ہوتی کہ اس کی تنگی جو ہے وہ اس کی نحوت قرار دی جاتی عورت کے اندر اگر نحوص ہوتی تو اس قرار دی جاتی اس اور اس کا رحم کا بانجھ ہونا اور اسی طرح سے گھوڑے کے اندر اگر نحوس ہوتی تو پھر اس کا سرکش ہونا جو ہے وہ نحصت قرار پاتا تو معلوم ہوا کہ اسلام میں نحوس نام کی کوئی چیز نہیں ہم کو اس طرح کی چیزوں پر نظر نہیں رکھنی چاہیے اور نہ ماننا چاہیے بتا دوں کہ اس طرح کی روایتوں سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں بعض لوگ سمجھ لیتے ہیں اور پھر یہ کہ بے وجہ کی مین مخ نکالتے ہیں کہ سب یہ ساری چیزیں بھائی بس عورت میں ایسی ہونی چاہیے اور ویسی ہونی چاہیے لیکن مرد کے تعلق سے کوئی بات نہیں ایسا نہیں ہے قرآن شریف کو اگر دیکھا جائے جو سب سے بڑا سورس ہے شریعت کا تو اس میں دیکھا جائے تو اصل میں دونوں کو پابند بنایا گیا ہے کچھ ذمہ داریوں کا اسی واسطے فرمایا کہ ولہ ہن نہ مصر اللہ معروف یہ آیت بھی ہے جس میں معلوم ہوا کہ ایک دوسرے پر ذمہ داریاں ہیں کوئی شخص بھی کسی ذمہ داری سے بری نہیں یعنی نہیں سمجھا جائے گا کہ ساری ذمہ داریاں بس ہر طرح کی جو ہیں عورت کے اوپر ہیں اور مرد بالکل فری ہے جو چاہے سو کرتے پھرے اسی طرح سے وہاں بالمعروف معروف حکم دیا گیا کہ تم عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے کا معاملہ کرو زندگی گزارو خوبی خوش کے ساتھ اگر تمہیں ان کی کوئی بات ناپسند بھی ہو تو ہو سکتا ہے کہ ایسا ہوگا کہ بہت سی چیزوں کو تم ناپسند کرتے ہو اللہ نے اسی میں خیر رکھی تو یہ ساری چیزیں شادی کرنے سے پہلے دیکھنی چاہیے ایک حدیث میں یہ بھی تو ہے کہ دین دار کا جب رشتہ آ جائے تو پھر ماں باپ کو کہا گیا تم اپنی بیٹی کی شادی کر دو اس لیے کہ دیندار کو اگر تم سے تم شادی نہیں کرو گے تو پھر فتنے پیدا ہو جائیں گے تو معلوم ہوا کہ مرد کے اندر بھی دینداری کو دیکھنا اور اس رشتے کو قیمتی سمجھنا یہ ساری چیزیں مرد کے لیے بھی ہیں اور عورتوں کے لیے بھی ہیں 25 اور باب نمبر ایک سو بائیس ون ہنڈرٹ اور سیبہ عورت سے اس کی شادی میں مجاز دینا بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو حنیفہ آن عطا عن ابن عباس انہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکرہ لفاطمہ تعالی علیہ یذکروکہ ابو حنیفہ آتا ابن عبیر عباس اور وہ اپنے استاد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا کہ علی آپ کا ذکر کر رہے تھے ابو حنیفان صاحبان المہاجر نبی حریران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اضا اراد احدہ بناطی یقول النّان یسکر فلانا جوہا وفی روایت حریرہ کالقان نبی صلی اللہ علیہ وسلم عہدہ بناطی ادا حیدرہ خدرہ فیقول ان فلانن یسکر و فلانتہ ثم وجوہا وفی روایت کالقان رسول اللہ صاحح حطیبہ علیہ ابن تم من بناتی اتا فقارا فلان فلانا, فلانا تا زہبا فان کہا ابو حنیفہ صحیبان سے مہاجر ابن کثیر سے اور وہ حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم جب ارادہ فرماتے اپنی بیٹیوں میں سے کسی کی شادی کرنے کا تو یوں فرماتے کے فلانا تمہارا ذکر کر رہا تھا فلانا ذکر کر رہا تھا فلانے کا یعنی آدم مرد کا نام لیتے اور اپنی بیٹیوں میں سے جو ہے اس کا نام لیتے تو تاکہ اس کو سنانے کے واسطے پھر آپ اس کا نکاح کر دیتے اور ایک روایت میں ابو حرس سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بیٹیوں میں سے کسی کا نکاح کا ارادہ کرتے تو اس کے پردے کے پاس آتے اور فرماتے کہ فلانا آدمی فلانی لڑکی کا ذکر کر رہا تھا یعنی تمہارا پھر اس کا نگاہ فرما دیتے اور ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آپ کی بیٹیوں میں سے کسی بیٹی کے لیے منگ نہیں آتی تو آپ اس کے پردے کے پاس تشریف لاتے اور فرماتے کہ فلانا آدمی فلانی کا ذکر کر رہا تھا پھر آپ تشریف لے جاتے اور نگاہ کر دیتے مسئلہ جو ہے وہ یہی ہے کہ جس کی شادی ہونی ہے وہ لڑکی یا عورت اس سے بحث نہیں ہے کہ وہ کاری ہے یا اس کی دوسری یا تیسری شادی ہو رہی ہے اس سے بغیر اجازت لیے اور بغیر اس کو بتائے اس کی شادی ولی نہیں کر سکتا یعنی ولی کی اجازت بھی ہونی چاہیے اور جس, کی جس کا نکاح ہو رہا اس کی اجازت بھی خاص طور پر کمواری میں تو یہ ہے کہ ولی کی اجازت بہت عام ہے لیکن یہ کہ جس سے جس کی شادی ہو رہی ہے جس لڑکی اور عورت کی اس کی اجازت نہایت ضروری ہے اب اجازت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ادب کی رعایت فرماتے تھے کہ وہ اس طرح کہ فلانا آدمی جو ہے مثلا فاطمہ سے کہا کہ علی فاطمہ کا ذکر کر رہے تھے تو اس طرح براہ راست ڈائریکٹ خطاب کر کے بات کرنے میں ہو سکتا ہے کہ شرم اور حیا معنی ہو تو اس لیے یہ باب اپنی بیٹی سے بات کرتے ہوئے ذرا پاس لحاظ بھی رہے اور بات بھی اس تک پہنچ جائے اب اگر اس کی طرف سے کوئی جواب یا کوئی اشارہ نفی میں نہیں ہے تو اس سے سمجھا جائے گا کہ بھائی اس نے اجازت دے دی کیونکہ وہ کواری ہے اس کا خام اور ہی اجازت ہے آگے بھی یہ مسئلہ آ رہا ہے تو حاصل یہ ہے کہ اجازت رہنا تو ضروری ہے مزید تفصیل آگے کے, کے حدیثوں میں ہے ابو حنیفہ محمد ابن المنکدر ان جابر ابن عبداللہ ان عائشہ تزوجت یتیمتن کانت اندہا فجہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اندی ابو حنیفہ محمد ابن منکدر سے اور وہ جابر ابن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک یتیم لڑکی شادی کی جو ان کے پاس تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے اس کا جہیز دیا اس سے ایک تو آپ کی شفقت اور عنایت معلوم ہوتی ہے کہ کوئی رشتہ ناطہ نہ ہو اور آپ کی براہ راست تحویل میں نہ بھی ہو لیکن بیوی جو ہیں اس کی اگر کچھ ذمہ داریاں انہوں نے جائز حد میں لے رکھی ہوں تو اگرچہ واجب نہ ہو لیکن پھر بھی بحیثیت شوہر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عنایت فرمائی کہ اس یتیم لڑکی کو جس کی کفالت حضرت عائشہ نے کر رکھی تھی اس کے شادی میں جہیز آپ نے دیا تو ایک تو مسئلہ یہ آپ کی شفقت اور عنایت کا ہے تو اس کے معنی یہ ہو گئے کہ آپس کے خوشگوار تعلقات میں یہی صورت ہونی چاہیے کہ بھائی شوہر بیوی بی کے جو جائز خواہشات ہیں اور اس کی ذمہ داریاں ان کو پورا کرے اب وہاں اس قانون کو نہ دیکھے کہ شریعت نے میرے اوپر کیا واجب کر رکھا ہے جو واجب نہیں ہے وہ میں نہیں کروں گا تو اگر اپنے ذمے جو واجبات ہیں صرف اسی کے حد تک قناعت کرنی تو پھر وہ عورت بھی اپنے واجبات کو دیکھے کہ میرے ذمے کتنا واجب ہے تو اب ایک دوسرے کے اپنے اپنے اپنے واجبات اگر تلاش کرتے رہیں اور انہی کی ادائیگی میں رہیں تو تعلقات خوشگوار نہیں رہ سکتے تو نہ تو اتنے آگے جائیں کہ جائید اور ناجائز کے حدود جو ہیں وہ بھی قائم نہ رہیں شریعت کو بھی پیچھے ڈال دیں اور نہ اتنا ہی کہ ہر ایک ان میں سے اپنے فرائض اور صرف واجبات کو دیکھے جائز جو معاملات ہیں ان میں توسع اور گنجائش ہونی چاہیے شوہر اور بیوی بی کے درمیان اس سے تعلقات خوشگوار ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے حضرت عائشہ کے شوہر کے واجب نہیں تھا کہ جس یتیم کی کفارت حضرت عائشہ نے اپنے ذمے کر لی ہے اس کے ذمہ داریوں کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورا کرے مگر جب آپ نے پورا کیا تو بحثیت نبی کا مسئلہ الگ ہے لیکن بحثیت شوہر کے حضرت عائشہ کے دل میں ظاہر ہے کہ اس کی قدر ہوگی جب قدر ہوگی تو اسی سے محبت بڑھتی ہے تو ایک مسئلہ تو یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ جو لڑکیوں کی شادیاں ہوں اس میں ضروری سامان بطور جہیز کے دیا جا سکتا ہے اس میں بلا شبہ معاشرے اور سوسائٹی کا خیال ہوگا کہ بھائی اس زمانے میں جو چیزیں دی جاتی تھیں اب یہ ضروری نہیں کہ وہ مٹی کا گھڑا اور مٹی کی تغاری اور ایک چٹائی بستر کے طور پر وہ یہی دیا جائے اگر ہم اپنے گھروں کے اندر ہم مٹی کے گھڑے نہیں رکھتے اور مٹی کے تغاریوں میں آٹا گوندنے کے لیے نہیں رکھتے اور اپنی چٹائیوں پر نہیں سوتے تو جہاز میں کہیں کو دیں گے لیکن ایسا بھی نہیں کہ وہ جہاز میں ایک جو صورت اپنے ملکوں میں ہے یہاں تو مجھے معلوم نہیں لیکن اپنے ملکوں میں جو صورت حال ہے کہ او ہو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ بس وہ ضرورت کا نہیں بلکہ یہ کہ ایک محض نمائش کا ایک سامان ہوتا ہے اور رشتے داروں کو بلا بلا کر دکھاتے ہیں اور وہ اس وقت واہ واہ کر لیتے ہیں اور وہی اس کی قیمت ہے لیکن اس کے بعد اگلے دن بھول بھی جاتے ہیں کس نے کس کو کیا دیا تھا دوسرے دن دوسرے کی شادی میں چلے گئے تو محض تھوڑی دیر کے واہ واہ کرنے کے واسطے ہزاروں روپئے پر پانی پھینک دیا جاتا ہے اور کپڑوں کپڑے اتنے اور زیور اتنے کہ شاید اس کے پہننے کی نوبت نہیں آتی ظاہر ہے کہ یہ یہ فضول خرچی ہے اور اسلام کا ان چیزوں کو تعلق نہیں جہاز بقدر ضرورت کہ ایک گھر نیا بس رہا, بن, را, بن رہا ہے جانے کے ساتھ ہی مشکل ہوگی کہ تمام سامان مہیا کیا جائیں تو اس وجہ سے جہیز دیا جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا بھی جہیز دیا اور وہ اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کوئی دور کے نہیں تھے وہ بھی آپ کے اپنے قریب تھے اور نئے گھر میں منتقل ہونا تھا تو ضروری سامان کے جس کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی وہ سامان آپ نے جہیز میں دیا تھا تو اس سے جہیز متلقن جہیز دینے کا مسنون ہونا ثابت ہوتا ہے ابو ان انصیبان ابن عبد الرحمان ابن ابی کثیر ان مہاجر ابن آکرما ان ابی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا کا البکر حتات تستعمر وریدا سکوتہ ولا سیب و حتا ازن وفی روایت ولاۃن کہستن وفی روایت ولاۃن کہ الفاظ کا فرق ہے تو الفاظ کے فرق سے بھی چونکہ محدثین نقل کرتے ہیں حدیثیں اس لیے معنی اور مطلب سب کا ایک ہی ہے سیبان ابن عبدالرحمان یاحیا ابن ابی کثیر سے اور وہ مہاجر ابن اکرمہ سے روایت کرتے ہیں اور وہ حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے اس روایت, ان اس روایت کو حدیث کی دوسری کتابوں میں سہاستہ میں بھی لیا گیا ہے اور وہ یہ کہ انہوں نے حضرت ابوریرہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کواری کا نکاح نہ ہو جب تک کہ اس اس کی اجازت نہ لے لی جائے یا یہ کہ اس سے اس کا ذکر نہ کر دیا جائے اور اس کا خاموش ہونا ہی اس کی رضامندی ہے کواری چونکہ اس میں حیا اور شرم زیادہ ہوتی ہے اس واسطے جب وہ خاموش ہو گئی تو خاموشی بھی ایک رضا سمجھی جائے گی سراہتن اس سے یہ کہلوانے کی ضرورت نہیں کہ کہو کہ ہاں یا نہ او اگر اس کو نہ اس کو نا پسند ہے تو وہ کسی اور ذریعے سے اس بات کو پہنچائے گی کہ بھائی مجھے یہ پسند نہیں ہے لیکن یہ کہ خاموش ہونا اس کے رضا مندی سمجھ جائے گی ولاۃن کا سیب و حرطاط استاذن اور جس کی جو سیبہ اس عورت کو کہتے ہیں کہ جو کوواری نہ ہو تو جو کواری نہیں ہے اس کا نکاح نہیں ہوگا جب تک کہ اس سے سراہتن اجازت نہ لی لی جائے کیونکہ وہاں اتنی شرم حیا نہیں ہے تو اس بات سے وہ اس کو سراہتن کہنا پڑے گا کہ مجھے یہ منظور ہے کہ نامنظور ہے اور ایک روایت میں یہ ہے کہ کمواری کا نکاح نہیں ہوگا جب تک کہ اس سے ایجازت نہ حاصل کر لی جائے اور اس کا خاموش ہونا رضامندی ہے اور اسی طرح سے سیبہ جو ہے اس کا نکاح نہیں ہوگا جب تک کہ وہ سراہتن اجازت اس سے نہ لی جائے ابو حنیفہ ان عبد العزیز المجاہد ابن عباس ان امراۃ توفیا عنها زوجها زوجها ثم جاء عم ولدها فقطبها فابل ابو ان يزوجها يزوجها وزوجها من الاخر فاتت المرءۃ النبي صلی اللہ علیہ وسلم فذكرت ذلك له فباعت الى ابيها فحضر فقال ما تقول هذه قال صدقت ممن هو منه ففرق بينهما ولدها یا ولدها وفی روتینیا عباسی ختبہ اما ولدیہ و رجرن آخر الابیہ فضہ من رجل فعاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فشتقت ظالق علیہ فلزہ رجب وجہ اما تک رکھتے ہیں, آگے کی میں اسی مضمون کی ہیں ابو حنیفہ عبد العزیز ابن رفیع سے اور وہ مجاہد ابن جبیر سے روایت کرتے ہیں اور وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ ایک عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا پھر اس شوہر کا بھائی جو اس کے بچے کا چیچا ہوتا ہے. تو وہ چچا جو تھا اس نے اپنا پیغام دیا اس آ, بیوہ سے نکاح کرنے کے لیے یعنی اپنی بیوہ بھاوچ سے تو باپ نے انکار کر دیا اس سے نکاح کرنے کو اور کسی اور دوسرے آدمی سے اس کی شادی کر دی یہ بات عورت کو منظور تھی کہ لڑکے کے چیچا یعنی اپنے دیور کو چھوڑ کر کے جو باپ نے دوسرے کسی مرد سے شادی کی ہے تو وہ عورت کو نہیں یہ بات پسند تھی تو وہ عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے اس کا ذکر کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے والد کے پاس بھیجا بلانے کے لیے جب وہ حاضر ہوئے آپ نے فرمایا یہ عورت کیا کہتی ہے انہوں نے کہا کہ سچ کہہ رہی ہے اس نے پسند نہیں کیا والا کنوج ممن ہوا خیر <مِّن> لیکن میں نے اس کی شادی اس آدمی سے کر دی کہ جو اس کے دیور سے زیادہ بہتر ہے تو میں نے اس کی بہتری کے واسطے ایسا کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں تفریق کرا دی جدائی کرائی اس کو کہتے کہ آف میرج وہ کر دیا اور آپ نے اس لڑکے کے چچا سے یعنی اس عورت کے دیور سے شادی کر دی تو معلوم ہوا کہ جب یہ اولت کماری نہیں ہے اور شادی شدہ تھی تو اس کی رضامندی کے بغیر ولی اگر رائے ہے اس سے کچھ بھی ہو کنونس کرنا تو ٹھیک ہے لیکن اس کی اجاز, اس کی رضامندی کے بغیر کسی سے شادی نہیں ہو سکتی یہ حق اسی کا ہے کہ وہ اس پہ رضامندی دے اگر نہیں راضی ہے تو وہ قاضی جو ہے اس میں دونوں میں تفریق کر دے گا تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حیثیت سے دونوں میں تفریق کر دی اور اس کی شادی دوبارہ پھر ہوئی کس اور ایک روایت میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ہے کہ یہ اسما رضی اللہ عنہ کو سے منگنی کی ان کے اسما کے بیٹے کے چچانے نے تو یہاں اس روایت سے معلوما کہ وہ واقع جو پہلی روایت میں ہے وہ حضرت اسما کا تذکرہ ہے یہ وہ عضرت اسماں جو حضرت عائشہ کی ایک بہن ہیں ان کا نہیں ہے نہ اسماں بنتا یہ کوئی اور انصاریاں ہیں جن کا یہ ذکر ہے لیکن نام معلوم ہوا کہ اسماں ہے ان سے منگنی بھیجی رشتہ بھیجا ان کے دیور نے یعنی ان کے بیٹے کے چچا نے تو مطلب دیور نے اور ایک اور آدمی نے بھی ان اسماں کے والد کے پاس تو دو منگنیاں آئیں تو ان کے والد نے اسما کی شادی کر دی کسی دوسرے آدمی سے لیکن دیور سے نہیں کی بچے کے چچا سے تو وہ عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے یہ شکایت کی کہ میرے والد نے ایسا کیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسما کو اس آدمی کی نکاح سے واپس لے کر اور پھر اس بچے کے چچا سے ان کی شادی کر دی ایک عورت اس کے پھوپی خالہ کو ایک ساتھ نکاح میں لانے کی ممانعت باب امتنا بین المر وعمتها وخالتها ابو خالحہ ابو حنیف لیا نبی سعیدین الخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم قالمر قال على عمتها وخالتها ابو حنیفہ عطیہ ابن سعید العوفی سے اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا کہ کسی عورت کی شادی نہ کی جائے اس کی پھوپی کے ہوتے ہوئے اور اس کی خالہ کے یعنی اگر کسی عورت سے شادی ہوئی تو اس کی بھتیجی اور بھانجی کو اپنے نکاح میں نہیں لا سکتے یعنی دو ایسی عورتیں نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی کہ ان میں سے ایک پھوپی اور ایک بھتیجی ہو اس کی اور ایک خالہ ہو تو دوسری اس کی بھانجی ہو یہ ہے مطلب تو ان دونوں کو ایک نکاح میں نہیں جمع کر سکتے اس سلسلے میں اصول یہ ہے کہ دو ایسی عورتوں کو ایک ساتھ ایک نکاح میں نہیں جمع کر سکتے ایک مرد دو ایسی عورتوں سے شادی نہیں کر سکتا بیک وقت کہ جن میں سے اگر ایک کو مرد سمجھ لیں اور دوسری کو عورت دونوں کا نکاح نہیں ہو سکتا جیسے مان لیجیے کہ چچا اور بھتیجی کا نہیں ہو سکتا سمجھ میں آیا تو جیسے چچا اور بھتیجی شادی نہیں کر سکتے اسی طرح سے پھوپی اور اس کی بھتیجی کو بھی جمع نہیں کر سکتے جیسے مامو بھانجی کا نہیں ہو سکتا نکاح تو خالہ اور بھانجی کو بھی ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتا یہ اصول ہے تو اگر یہ اصول ذہن میں رہے کہ بھئی ایک مرد اور ایک عورت ہیں ان دونوں کا نکاح نہیں ہو سکتا تو سمجھ لیجئے ان دو کو ایسی دو عورتوں کو ایک نکاح میں جمع نہیں کر سکتے ابو حنیف شا بھی انجاب اربن اور یہ اس لیے آپ کو فرمانا پڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ قرآن شریف میں جن عورتوں کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی ان کا ذکر کرنے کے بعد فرما دیا ماورا اظالم ان تب تک جن کا ذکر آ چکا ہے وہ دیکھ لیجیے گا سورہ نسا میں حرمت علی کم ام محاط کم و بنا تکم و اخوا تم امات و خالات کم ان سب کی تفصیل بتانے کے بعد کہا گیا تھا وہ اوہلکم ماورا آزار ان کے علاوہ باقی حلال ہے تو وہاں یہ بات کہی گئی تو اس سے کہی یہ شبہ نہ ہو کیونکہ وہاں تو ایک ایک کا ذکر آ رہا ہے لیکن اگر ایک سے زیادہ شادی کرنی پڑ رہی ہیں ایک دو تین چار چار تک کی جیسے اجازت ہے ضرورت میں تو پھر وہ یہ نا سمجھے جائے کہ وہ ہر ایک کو انڈیویجل دیکھا جائے کہ ان سے شادی ہو سکتی نہیں یوں بھی دیکھنا ہے کہ یہ دونوں کو بھی جمع کر سکتے ہیں کہ نہیں ان کا آپس میں کوئی اثر رشتہ تو نہیں کہ ان کو ایک ہی نکاح میں جمع کر دیا جائے اس لئے آپ نے حدیث میں اس کو واضح کر دیا ابو حنیفہ عنی شاہ بی انجابر ابن عبداللہ وابی حریرہ قالا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تنکہ المرأة علی عمتها ولا على ولان کاہ ال کوبرا الہرا الصُغْرَى ولا الصُغْرَى سہرابرا <الْكُبْرَى> ابو حنیفہ شابی سے اور وہ جابر ابن عبداللہ اور ابو حر رضی اللہ عنہما دونوں صحابی ہیں دونوں سے امام شابی روایت کرتے ہیں ان دونوں صحابیوں نے کہا کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت سے نکاح نہ کیا جائے اس کی پھوپھی کے ہوتے ہوئے نہ اس کی خالہ کے ہوتے ہوئے یعنی وہ نکاح میں اگر ہو تو پھر ان کی بھتیجی اور بھانجی سے نہ ہو اور ولاحل قبرا اور کا مطلب کیا ہوا پھوپھی موجود ہے بھتیجی سے کرنا خالہ موجود ہے بھانجی سے کرنا اور ولا اور کبرا کا مطلب کیا ہوا کہ ایک سے شادی کر لی ہے اب اس کی پھوپھی سے کرنا شادی ہے کسی عورت سے تو اس کی خالہ سے کر لینا یہ ہے چھوٹی کے ہوتے ہوئے بڑی سے کرنا یا بڑی سے ہوتے ہوئے چھوٹی سے کرنا ابو حنیفا ان ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ابو حنیفہ ابن شہاب زہری سے اور انس ابن مالک رضی اللہ عنہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متا سے منع فرمایا متا کہتے ہیں فائدہ اٹھانے کو اسی لیے تمتو حج کے بارے میں آ چکا ہے کہ حج میں جبکہ عمرے اور حج کو ایک ہی سفر میں ملا دیا جائے تو وہ بھی تمتو کہلاتا ہے تو متا کے معنی ہے فائدہ اٹھانے کے اور نکاح کے معاملے میں متا اس حالت کو کہا جاتا ہے کہ جس میں ایک وقت مقرر کر کے اور نکاح کرنا کہ بھائی ایک مہینے کے لیے نکاح کرتے ایک سال کے لیے کرتے ہیں جو بھی ہے ایک مدت متعین کرنا وہ کم ہو یا زیادہ ہو اس کو متا کہتے ہیں تو یہ فائدہ اٹھانا ہے اور یہ لفظ متا یہاں اس لیے لائے گیا کہ وہ اس کو نکاح اور شادی نہیں سمجھا جاتا نکاح تو ہوتا ہے لیکن ایک شادی وہ ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے اس کے واسطے تو تزوج کا لفظ ہے نکاح کا لفظ ہے اس کے مقابلے میں لفظ یہ مطالع آئے تھے کہ ایک وقت متعین کر کے شادی کرنا تو خیبر سے پہلے کسی موقع پر آپ نے اجازت دی تھی صحابہ کو ایک ضرورت کی وجہ سے مطاع کرنے کی لیکن خیبر میں جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ خیبر میں نبی کریم وسلم غزوہ خیبر میں آپ نے اس کی ممانعت فرما دی غزوہ خیبر جو ہے وہ آٹھ میں ہوا ہے تو اب اس کے بعد جو ہے وہ حلال ہونے کی کوئی حدیث نہیں تو معلوم ہوا کہ خیبر کے بعد خیبر صرف اس کی ممانیت ہو گئی حرمت آ گئی تو پہلے اجازت تھی تو متا میں یہ ہوتا تھا کہ چونکہ ہمیشہ کے لیے شادی نہیں تھی اس واسطے اگر شوہر مر جائے عورت کو ترک نہیں ملتا تھا اسی طرح سے اگر جو مدت وہ ختم ہو گئی تو اب نکاح ختم نکاح ختم تو اب اس کی عدت جو ہے اس کا خرچہ بھی شوہر کے ذمہ نہیں ہوتا تھا جبکہ نکاح میں اگر یہ ہو جائے کہ شوہر مرے یا شوہر طلاق دے دے تو عدت کا خرچہ شوہر کے ذمہ ہوتا ہے لیکن متا میں نہیں تھا تو کوئی حق اس کے ذمہ آتا ہی نہیں تھا شوہر کے ذمہ کسی طرح کا سوائے اس کے کہ اس کیا بولتے ہیں اس تعلقات کے دوران ایک دوسرے کا خرچ اٹھا لو اٹھا لو اس کے علاوہ کوئی حق نہیں آتا تھا عورت کا مرد کے ذمے شیوں کے یہاں متا بھی حلال ہے اور وہ اسی طرح کوئی حق نہیں شوہر کے ذمے یہاں تک کہ انہوں نے تو اس قدر توسع کر رکھا ہے کہ شادی والی عورت سے متا نہیں ہو سکتا تو اس کو عقل بھی مانتی ہے. مگر یوں کہتے پوچھو مت سمجھ میں آیا کہ تو شادی والی ہے کہ نہیں بس اسے پوچھ لو متا کرتے ہے کہ نہیں ہاں کرتی کر لو اب وہ اگر وہ شادی والی ہے تو اس سے پوچھنا چاہیے کہ نہیں پوچھنا چاہیے تو اتنے ان کے یہاں تو اتنا تبسو ہے تو ایک طرف تو یہ کہ شادی والی سے متا نہیں ہونا چاہیے اور دوسری طرف یہ پوچھو مت کہ تو نکاح والی ہے کہ نہیں ہے تو یہ ظاہر ہے کہ یہ صورت اسلام کو قانون کی شکل دے دینا اور اسلام کو کبھی بھی پسند نہیں ہو سکتا تھا تو یہ ممانعت ہو گئی ابو حنیفہ ان ناف ان ابن عمر قالحا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم خیبر عن المتع ابو حنیفہ ناف سے اور وہ ابن عمر رضی اللہ عماء سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن متع سے منع کر دیا تھا اور تو یہ ابن عمر کی روایت ہے اور اسی طرح سے حضرت علی کی بھی روایت ہے ابو حنیفا عن ابن عمر ان رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان مطنسا ابو حنیفہ محالب ابن دسار سے جو کوفے کے قاضی تھے ان سے اور وہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ مطالع کرنے سے منع فرما دیا تھا ابو حنیفہ زوری من صلی اللہ علیہ وسلم یوم فتح <تصفح> مکتہ و فی روایت عام الفتح <تصال> ابو حنیفہ زہری <تصال> سے روایت کرتے ہیں اور وہ زہری آل صبرا کے ایک آدمی سے روایت کرتے ہیں روایت اس روایت میں امام زہری نے نام نہیں لیا لیکن محدسین کا خیال یہ ہے کہ یہ شخص کا نام ربی ابن صبرا تھا ابو داؤد نے چونکہ ربی کا نام لے لیا ہے اور اس واسطے یہی سمجھا گیا کہ یہ جو یہاں امام حنیفا جو روایت لا رہے ہیں اس میں وہ آل صبرہ کا وہ آدمی جو ہے وہ وہی ہوگا جس کا نام ربی ابن صبرا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا عورتوں کے ساتھ متا کرنے سے فتح مکہ کے دن اور ایک روایت میں فتح مکہ والے سال میں اب یہ روایت میں ہو گیا تعارض وہاں تو یہ ہے کہ خیبر والے دن اور یہاں ہے فتح مکہ والا دن خیبر پہلے ہوا فتح مکہ بعد میں ہوا اس لیے امام نوبی نے ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ خیبر میں بھی آپ نے منع فرمایا ہو اور پھر کسی وقت اجازت ہوئی ہو ہوا ہوگا مگر آپ نے مزید اس کی تاکید فرما دی خیبر فتح مکہ والے سال میں بھی آپ نے فرمایا ہوگا متحرام ہے راوی نے اس کو لے لیا کہ فتح مکہ والے سال میں آپ نے منع فرمایا حالانکہ آپ اس سے پہلے خیبر میں بھی منع کر چکے تھے تو اس واسطے یعنی کہا جائے گا کہ خیبر کے بعد پھر کسی وقت ایجازت ہوئی ہو یہ خیال سے نہیں بات کی جا سکتی جب تک کہ کوئی اس کی روایت نہ مل جائے ابو یونس ابن عبد اللہ عنبی عن ربی ابن صبر الجنی عن نبی قالحا رسول اللہ صلیٰ اللہ علیہ وسلم انمت عطنسا یومفت مکہ وفی روایت نہا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نسا یومرفت ابو حنیف یون سبن عبد اللہ اب ابن ابی فروا سے اور وہ اپنے والد عبد اللہ ابن نبی فروا سے اور وہ ربی ابن صبرا الجنی سے اور وہ اپنے والد صبرا جوہری سے روایت کرتے ہیں کہ اس میں دیکھیے وہ جو پہلی روایت میں رجولی من علی صبرا کا لفظ تھا اس روایت میں اس کا نام ربی ابن صبرہ بتا دیا گیا تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ متا کرنے سے فتح مکہ والے دن منع فرما دیا اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے منع فرمایا متا سے حج والے سال اور حج آپ نے فرمایا دس میں سن دس ہجری میں تو اب یہ روایت ہے آٹھ کی گویا خیبر کی آئیں فتح مکہ کی آئیں اور سندس ہجری میں جس میں آپ نے حج فرمایا اس کی آئیں تو اس لیے یہ تو نہیں ہوگا کہ امام نبوی جیسے کہہ رہے ہیں کہ خیبر کے بعد ہو سکتا ہے پھر اجازت مل گئی ہو پھر آپ نے فتح مکہ والے سال میں منع کر دیا تو پھر ماننا پڑے گا فتح مکہ کے بعد پھر اجازت دے دی سندس میں منع کرا بات وہی ہے جو میں نے کہی کہ جو محقق علماء کہتے ہیں کہ اصل میں منع تو ہوا تھا خیبر میں آپ نے مزید اعلان فتح مکہ والے سال میں فرمایا ہو سکتا ہے کہ پھر مزید اعلان سندس ہجری میں بھی فرمایا ہو ممانیت تو پہلے ہو چکی اس کے اعلانات بار بار ہو سکتے ہیں اور ایک روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے متاکرنے سے منع فرمایا فتح مکہ والے سال ابو حنیفہ النافعان ابن عمر قال نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام غزوت خیبر ان لہوم الحمر ال اہلیہ وان متعط النساء ابو حنیفا نافے سے اور وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزو خیبر والے سال پالتو گدھوں کے گوشت سے اور اسی طرح سے عورتوں کے ساتھ کرنے سے منع فرما دیا تھا یہی روایت بے حضرت علی سے ہے کہ آپ نے خیبر میں پالتو گدھوں کے گوشت کھانے سے اور عورتوں کے کرنے سے منع فرما دیا یہی روایت حضرت علی کی بھی ہے جو ابن عمر کی ہے یہ پالتو گدھوں کا گوشت کی بات اس لیے فرمائے کہ جو ہمارے وحشی کہلاتے ہیں یعنی جنگلی جو جنگلوں میں جس طرح اور جانور جنگلی کہلاتے ہیں تو گدھوں کی ایک قسم وہ بھی ہے کہ جو وہ جنگلی کہلاتے ہیں ان کی ممانیت نہیں ہے بلکہ جو شہروں میں رہتے ہیں جن سے بار برداری کا کام لیتے ہیں سواری کا کام لیتے ہیں ان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ان کا گوشت حرام ہے ابو حنیفہ ان حماد ان ابراہیم کہاں تک جی اس میں ہے کہ نہیں ہاں ابھی تو ہے ابو حنیفہ ان حماد ان ابراہیم ان القما ال ان انا ان عبد الله ابن مسعود انس العزل قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو شيء ان شیئن اخذ الله ميثاقه واستوديا سخرتا لا خرج ابو حنیفہ فماد سے و ابراہیم نخائی سے اور وہ علقمہ ابن قبیل سے اور وہ عصوت ابن یزید سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے عزل کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر کسی چیز کے نکالنے کا اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے عہد کر لیا ہے تو وہ تو نکل کر رہے گی چاہے وہ پتھر کے اندر ہی چھپی بھی کیوں نہ ہو آپ نے فرمایا عزل کیا چیز ہے عزل کہتے ہیں علیحدگی کو الگ ہونے کو جدا ہونے کو یہ ہے عزل اس زمانے میں جو شخص یہ چاہتا تھا کہ اولاد نہ ہو تو وہ ہم بستری کے وقت میں وہ وقت آئے کہ جس میں یہ ہو کہ اولاد ہو سکتی ہے عورت پرگرنٹ ہو سکتی ہے اس وقت میں اس سے الگ ہو جائے یہ ہے عزل کی صورت <تصفح> تو اس کے بارے میں سوال کیا تھا عبداللہ ابن مسعود سے کہ یہ کرنا اسلام میں جائز ہے کہ کی نہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کی غلط یہی ہوگی کہ اولاد نہ ہو تو اولاد نہ ہونا یہ ایسی کوئی تدبیر اختیار کرنا یہ درست ہے کہ نہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ارشاد نقل کیا اللہ نے جس چیز کے نکلنے کا فیصلہ کر دیا ہے تو وہ چاہے پتھر میں چھپی بھی ہو وہ تو نکل کرے گی مطلب کیا ہوا تقدیر پر تم کس طرح سے قابو پاؤ گے اگر اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اولاد ہو تو کوئی نہ کوئی صورت تمہاری تدبیر کے باوجود ایسی ہو جائے گی کہ وہ اولاد ہوگی تدبیر کے باوجود کو مطلب کیا ہے کہ آدمی کتنا بھی چاہے لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی حصہ اس مادے کا پہنچ جائے رحم کے اندر کہ جس کا ارادہ نہیں تھا اور پھر اولاد ہو گئی تو ایک سیل سے بھی اولاد ہو جاتی یہی حاصل ہے مطلب یہ کہ جو تقدیر ہے اس پہ آدمی کو راضی رہنا چاہیے کتنی مرتبہ آدمی بہت سے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہو اولاد لیکن نہیں ہوتی خود جن لوگوں کے اولاد ہے کیا وہ ہر مرتبہ کی صحبت سے تھوڑی اولاد ہو جاتی یہ سارے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے مقدرات ہیں لہذا اس میں یہ خیال کرنا کہ اولاد نہ ہو اس تدبیر کو یوں کہا جائے گا کہ تھیوری کے لحاظ سے اور فلسفے کے لحاظ سے اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے ہاں فقہ نے اس میں غور کر کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر کوئی شرعی مجبوری ہو مثال کے طور پر کوئی شخص سفر کر رہا ہے اور ایسے ملک میں دور دراز جا رہا ہے کہ اس کی واپسی جلدی ہونے والی نہیں مثال کے طور پر جیسے اب موجودہ حالات میں کوش امریکہ آ جائے اور اس کے فیملی اپنے ملک میں ہے اب یہاں آنے کے بعد کتنا عرصہ اس کو یہاں جمنے میں لگتا ہے کتنا عرصہ اس کو امیگریشن کے ملنے میں لگتا ہے ظاہر ہے کوئی اندازہ نہیں کر سکتا لوگوں کو تو دس دس بارہ بارہ پندرہ سال لگ گئے تو فیملی وہاں وہ یہاں اگر ایسی صورت ہو کہ آدمی کو یہ سفر کرنا ہے اور اس میں یہ ہے کہ بھائی کون دیکھ ریکھ کرے گا اس کے بیوی بچوں کے کوئی انتظام نہیں ہے ایسی صورت ہو فقان اجازت دی ہے یا مثلا عورت بیمار ہے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر یہ پریگنٹ ہوگی تو اس کے لیے خطر خطرناک ہو جائے گا تو فقان اجازت دی کہ ایسی تدبیر کر لینا کہ جس سے اولاد نہ ہو اس کی اجازت ہے لیکن یہ صورت کہ تعلیم اور تربیت اور کھانے اور پینا جو ہے وہ زیادہ بچوں سے کی صورت میں نہیں ہو سکتا یہ ان اسلامک اس کا تعلق اسلام سے بھی. اسلام اس کے خلاف ہے کہ تعلیم اور تربیت کا تو اس کا تعلق اسلام کی تعلیمات سے اور اسلام کے مزاج سے بالکل نہیں ان اسلامک ہے اس لیے روزی دینے والا اللہ ہے اگر ماں باپ روزی دیا کرتے تو ماں باپ تو کسی کو بھی دنیا میں آنا دیتے تو اپنے لیکن اللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے جب اسی کو قرآن شریف میں کہا گیا کہ وہی تم کو بھی رزق دیتا ہے وہی تمہارے بچوں کو بھی دے گا تو تم کیوں اس فکر میں پڑے ہوئے ہو کہ بچے آئیں گے تو وہ کہاں سے کھائیں گے جس اللہ نے تم کو دیا وہی اللہ تم، ان کو بھی کھلائے گا تو لہٰذا یہ روزی اور روزگار یہ تو بنیاد نہیں بن سکتے بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اسلام تو یہ بتاتا ہے کہ جتنے افراد ہوں گے اتنی ہی برکت ہوگی حدیث میں فرمایا گیا تام الواحد اقیلسمین ایک آدمی کا کھانا مل کر کھائیں گے تو دو آدمیوں کے لیے کافی ہوگا دو کا کھانا وہ تعمل اسنین یا پھر اصلاس اور دو آدمی مل کر کا کھانا ہے مل کر کھائیں گے تین کے لیے کافی ہو جائے گا تو جتنے کھانے والے بہتے جائیں گے اللہ سبحان و رزاق ہیں وہ اس میں یقیناً برکت دیں گے رہ گیا تعلیم اور تربیت کا مسئلہ تعلیم اور تربیت کا تعلق اس سے بالکل نہیں ہے کہ ایک کی تربیت کرنی ہے یا چار کی کرنی ہے پانچ کی کرنی ہے اگر تربیت کرنے والے کو اصول تربیت معلوم ہے کہ وہ ایک کی بھی تربیت اسی طرح کرے گا اور پانچ کی بھی اسی طرح کرے گا لیکن اگر تربیت کا طریقہ ہی معلوم نہیں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ تو ایک کی بھی نہیں ہو سکتی پانچ کی بھی نہیں ہو سکتی لہٰذا حاصل یہ ہوا کہ بغیر عذر شرعی کے جن کو جو میں نے عذر بتلا دیے ہیں جن کو فکانے نے بتلا ان کے علاوہ کوئی بھی کوئی ایسی وجہ جس کو آج کل خاص طور پر دنیا میں جو جس فلسفے کی بنیاد پر یہ جس سوچ کی بنیاد پر یہ نسل بندی کی جاتی ہے اس کا تعلق اسلام سے نہیں اسلام اس کے خلاف ہے صلی اللہ علیہ وسلم انتھا فقالبی صلی اللہ فقال واقع سے ابو حنیفہ ابو الحسن سے اور یوسف ابن ماحق سے اور وہ حفصہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت حضرت حفصہ کے پاس آئی اور ان سے کہا کہ میرا شوہر مجھ سے ہم بستری کرتا ہے کروٹ, سے بھی اور کروٹ سے اور سامنے سے تو میں اس کو ناپسند کرتی ہوں یعنی ایسے کہ یہ جو کروٹ سے ہونے کو اور اس طرح سیدھا سامنے سے تو میں سورت دو صورتوں میں سے کسی ایک صورت کو مطلب یہ کہ ایک صورت ہونی چاہیے دو صورت کیوں اختیار کرتا ہے میرے شوہر تو یہ بات نبی، کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی اور آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے جبکہ ایک ہی راستے میں ہو تو اس سے وہی آیت جو قرآن شریف میں ہے کہ نسا اکم ہرس القم فاتو ہر سکم اس آیت کا مطلب یہی ہے اس آیت کا معنی وہ نہیں ہے کہ جو بعض دوسرے فرقوں نے لیے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ سامنے والے حصے میں ہو پیچھے والے حصے میں بھی ہو سکتا ہے وہ غلط ہے اس کا معنی نکالنا کیونکہ اسی آیت میں آگے ہے کہ وہ قدم ولی اصل مقصد جو ہے وہ ہے اولاد کا حاصل ہونا اولاد کا حاصل ہونا جس راستے سے ہو سکتا ہے وہی راستہ اختیار ہونا چاہیے حماد حماد اپنے والد سے تو یہ حماد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور وہ حمید عالت سے اور ببو زرگ غفاری رضی اللہ عنہ سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا کہ عورتوں سے ان کے پچھلے حصے میں ہم بستری کرنا حرام ہے ابو حنیف انماد عن انمان کالا بےختی ابی عارف اللہ ابن مسعود ان قالا نوینا انا تنسا فی محا ابو حنیفہ مان سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا مان نے مان ابن عبد الرحمن ابن عبداللہ ابن مسود عبداللہ ابن مسعود کے یہ پوتے ہیں مان تو ابو حنیفہ ان سے روایت کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے والد کا خط جس کو میں خوب پہچانتا ہوں وہ, وہ میں نے اس کو دیکھا جو عبداللہ اللہ مسعود رضی اللہ عنہ کا لکھا ہوا تھا اور اس میں انہوں نے لکھ رکھا تھا کہ ہم کو منع کیا گیا ہے اس بات سے کہ ہم عورتوں سے ہم بستری کریں ان کے پچھلے حصے سے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک تو یہ کہ گندگی کا حصہ ہے اور جو مقصد ہے کہ اولاد اس سے حاصل ہو عورت سے تو وہ اس مقصد سے حاصل نہیں ہوتا تو اس لیے وہ حرام قرار دیا گیا کیونکہ وہ اس ہے. حماد اب القا خوشنی سے ارو عبداللہ ابن مسعود عضی اللہ سے بات کرتے انہوں نے کہا کہ حرام ہے کہ عورتوں سے ہم بستری کی جائے ان کے پچھلے حصے میں ابو حنیف ان حماد ابنبی ابن سلیمان عن ابراہیم عن الاسود عن عمر ابن خطاب ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الولد للفراش وی الحجر ابو حنیفہ حماد سے محماد ابن نبی سلیمان سے اور وہ ابراہیم نخائی سے اور وہ اسود سے اور وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ ہوگا بستر والے کا اور پتھر ہوں گے جنا کرنے والے کے لیے یعنی مطلب یہ ہے اگر کوئی عورت شادی شدہ ہے اور اس کے ساتھ کسی دوسرے آدمی نے زینا کیا اولاد ہوئی تو یہ اولاد جو ہے یہ شوہر کی مانی جائے گی جس سے اس کا نکاح ہوا وہ ہاں جنا کرنے والے کو سنسار کیا جائے گا یہ نہیں ہوگا کہ صاحب کیا جا رہا ہے تو اس کے مانا یہ کہ اس نے زینا کیا اولاد جب پیدا ہوئی تو وہ بھی اسی کی ہونی چاہیے ایسا نہیں نصب کو نہیں بگاڑنا ہے اس واسطے شوہر سے اولاد مانی جائے گی اور زنا کرنے والے سے پتھر لگیں گے کیونکہ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ کیا ضروری ہے کہ جو اولاد پیدا ہو رہی وہ اسی زناہی کے نتیجے میں ہو تو اس واسطے وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ صاحب شادی شدہ عورت نے اگر زنا کیا ہے اور اولاد پیدا ہو تو وہ شوہر اسے انکار کر دے کہ میری اولاد نہیں ہے اس سے منع کیا گیا کتاب الاستبراء ابو حنیفہ النافعان ابن عمر قال نها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتو تأل حبالا حتی یضانا ما فی بطون, بطون ہن استبراہ کے معنی ہیں برات حاصل کرنا جس کے معنی یہ ہیں کہ رحم جو ہے وہ عورت کا اگر اس میں اگر وہ پریگنٹ ہے عورت حمل سے ہے تو اس کا حمل صاف ہو جانا چاہیے اس بچے سے بچے بچہ نہ رہے اس پیٹ میں یہ تو ہے اس کا لفظی ترجمہ لیکن یہ مسئلہ کیا ہے وہ اس میں حدیث میں آ رہا ہے ابو حنیفا نافے سے اور وہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ ہم بستری کی جائے حمل والی عورتوں سے یہاں تک کہ, کہ وہ جو کچھ ان کے پیٹ میں ہے اسے جن دیں یہ مسئلہ شوہر کے لیے نہیں ہے کہ شوہر نہیں کر سکتا جب تک کہ بچہ نہ پیدا ہو جائے دراصل یہ صورت دو صورتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ جنگ کے نتیجے میں جو باندیا آئی اگر وہ باندیاں جو ہیں وہ حمل سے ہوں تو اس صورت میں اس باندی سے نہیں ہو سکتی ہم بستری جب تک ان کے ہم وہ جو ہے رحم صاف نہ ہو جائے نمبر ایک صورت نمبر دو صورت یہ ہے کہ مثال کے طور پر کسی عورت سے زنا ہوا اور وہ اس سے حمل سے ہے کسی سے اس کی شادی ہو گئی اسی درمیان میں وہ آدمی بھی نہیں کر سکتا اس سے ہم بستری جب تک کہ بچہ وہ حمل اس کا صاف نہ حمل نہ وضع ہو جائے ہاں شوہر کے لیے بھی اجازت ہے یہاں تک کہ اگر کسی شخص نے زنا کیا اس کے بعد خود اسی نے شادی کر لی اس کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ ہم بستری کر سکتا ہے بچے کے پیدا ہونے کا انتظار کرنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے اور اس میں بھی مقصد کیا مقصد وہی ہے کہ نصب کو بچانا ہے کہ جس کا ہے وہ اسی کا مانا جائے یعنی کہ اس میں دوسرا کوئی دخل دے دے کتاب ردا ردا دودھ پلانے را یوحرم سبھی کلیل ہو و کثیر رضاعت کہتے ہیں دودھ پلانے کو مگر وہ جو عمر دودھ پینے کی ہے اسی عمر میں دودھ پلانے کو رضاعت کہتے ہیں ابو حنیفہ حکم سے اور وہ قاسم سے اور وہ شریح سے جو کوفے کے قاضی تھے تو ان سے اور وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ دودھ کے رشتے سے وہ حرام وہ رشتے حرام ہوتے ہیں کہ جو نصب سے حرام ہوتے ہیں چاہے وہ تھوڑا پیا جائے اور یہ زیادہ ہو مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کتنا دودھ پینے سے یہ رشتہ قائم ہو جاتا ہے امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے وہ ایک گھونٹ پینے سے نہیں ہوتا ان کے نزدیک کم سے کم تین یا پانچ گھونٹ پینے سے پلانے سے جو ہے وہ رشتہ قائم ہوتا ہے اور ان کے نزدیک روایت جو ان کی دلیل ہے وہ ہے عضرت عائشہ رضی اللہ عا کی عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قرآن شریف کے اندر پہلے دس گھونٹ دس گھونٹ کا کی آیت تھی بعد میں وہ اٹھا لی گئی اور پانچ جو ہے گھونٹ باقی رہ گئے تو آیت نہیں باقی رہی مگر حکم باقی رہ گیا پانچ گھونٹ کا یہ عزرت آئسر رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ دلیل امام شافعی کی امام عنی فرحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ اس کے قائل ہیں کہ چاہے ایک گھونٹ کیوں نہ پیا جائے ایک گھونٹ بھی اگر اس کے پیٹ میں اتر گیا بچے کے تو اس صورت میں رشتہ جو ہے وہ دودھ کا قائم ہو جاتا ہے یہ ہے دونوں کے اختلاف امام شا... ابو غنی فرحت اللہ علیہ کے نزدیک یہ روایت جو ہے بہت واضح ہے ایک تو یہ کہ وہ حضرت جو وہ روایت جو ہے وہ حضرت عائشہ پر جا کر موقوف ہو جاتی ہے اور یہ روایت مرفو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور ظاہر ہے کہ موقوف کے مقابلے میں مرفو حدیث جو ہے اس کا درجہ بہت اونچا ہوگا اس لیے حنفیہ جو ہیں وہ اس معاملے میں ان کی پوزیشن مضبوط ہے کہ مرفو حدیث ان کے پاس ہے اور سمجھیے کہ اس کی عقلی دلیل بھی یہی ہوگی کہ جو رشتے کی حرمت کے واسطے ایک گھونٹ اور دو گھونٹ کے اندر تو فرق نہیں ہونا چاہیے اگر ایک دو گھونٹ اس کے اس کا رشتہ قائم کر سکتے ہیں ایک گھونٹ بھی رشتہ قائم کر سکتا ہے تو جو بھی رشتے ہوتے ہیں نسب کے جیسے مثال کے طور پر باپ ہے دادا ہے چچا ہے تایا ہے اور ماموں ہیں ان سے جیسے نکاح نہیں ہو سکتا تو دودھ کے رشتے سے بھی جو باپ بنے گا جو دادا بنے گے جو چچا بنیں گے تایا بنیں گے ماموں بنے گے, تاہ بنے گے, مامو بنے گے ان سے نکا نہیں ہو سکتا تو یہ ہے اصول کہ یحرم من الرضا ما یحرم من النصب کہ دودھ کے رشتے سے وہ سب حرام ہو جاتے ہیں کہ جو نصب سے حرام ہوتے ہیں ابو عنیف عن الحکم عن عراق ابن مالک عن عروت ابن زبیر عن عائشہ قالت جاء افلح ابن اب القعیس لیستعذر على عائشہ فاحتجبت منہو فقالت احتجبین منی وان عمک فقالت فکیف اگذالکا قال اردات کی امراتی رسول اللہ, اللہ وسلم فقال رسول اللہ اللہ وسلم تربت يدا يحرم من ما يحرم من ابو عنیفا حکم سے اور اراق اپنے مالک سے عربا ابن زبیر سے اور وہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے جو عربا کی خالہ ہوتی ہیں تم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ افلاح ابن اب الخص آئے اور وہ حضرت عائشہ کے پاس انہوں نے آنا چاہا انہوں نے پردہ کر لیا کیونکہ پردے کی آیتیں آ چکی تھی تو انہوں نے پردہ کیا تو افلاح نے کہا تم مجھ سے پردہ کرتی ہو میں تو تمہارا چچا ہوں تو عرت عائشہ نے کہا کہ وہ کیسے تو انہوں نے کہا کہ تم کو میرے بھائی کی بیوی نے میرے بھائی کے نکاح میں رہتے ہوئے دودھ پلایا ہے تو لہذا میں تمہارا چچا ہو گیا تو تائشہ کہتی کہ میں نے اس بات کو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے فرمایا کہ تیرا بھلا ہو جا تو نہیں جانتی اس بات کو کہ رشتے سے وہ سب حرام ہو جاتے ہیں کہ جو نصب سے حرام ہوتے ہیں لہٰذا وہ بات صحیح ہے کہ وہ تمہارے چچا ہیں تو اس واسطے جیسے سگے چچا ہوں کہ ان سے پردہ نہیں ہوگا یا ان سے نکاح نہیں ہو سکتا اسی طرح سے یہ دودھ والے رشتے سے بھی جو چچا ہیں جب ان سے نکاح حرام ہے تو ان سے پردہ بھی نہیں تو وہ چچا ہوئے ना, ना, کی بیوی تھا, تو چچا نا کیا <laughs> بنے ان کے دو شریک باپ بن گئے نا بنے نا بنے تو یہ چچا ہو گئے وہی آپ نے فرمایا کتاب الطلاق ابو حنیفہ عن عطا حنیفا یوسف ابن ماحق عن ابی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال جدن جدن وازرن جدن والنکاح والرجع ابو حنیفہ عطا سے اور وہ یوسف ابن ماحق سے اور وہ ابو حرار رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں جن کو ارادن کیا جائے جب بھی وہ نافذ ہوتی ہیں اور اگر مذاق کیا جائے یا بغیر ارادے کے جب بھی وہ نافذ ہو جاتی ہیں وہ تین چیزیں کیا ہیں ایک طلاق اور ایک نکاح اور ایک رجاک تو اس کے معنی یہ ہوگا کہ اس میں مذاق نہیں کرنا چاہیے اس کو یہ ایک سیریس معاملہ ہے لہٰذا اس میں مذاق نہیں ہونی چاہیے اگر کسی شخص نے کسی عورت سے کہا کہ میں تجھ سے نکاح کرتا ہوں اس نے کہا میں نے یا عورت کیا کہ میں نکاح کرتی ہوں اس نے کہا میں نے قبول کیا ہو گیا نکاح دو گواہ موجود دو آدمی موجود ہیں انہوں نے سن لیا نکاح ہو گیا ارے صاحب تو مذاق کر رہے تھے نہیں اسی طرح سے کسی شوہر نے کہہ دیا کہ میں, اچھا ٹھیک ہے تم کو طلاق تو ہو گئی طلاق ارے بھائی میں تو ویسے ہی کہہ رہا تھا اس کے کہنے پر میں نے کب کا کی ارادہ کیا تھا نہیں وہ طلاق ہو گئی یہ اسی طرح سے ایک طلاق یا دو طلاق دینا جس کے مسئلے آئیں گے اس میں رجت کا حق لوٹانے کا شوہر کو عدت کے درمیان میں عدت کے دوران کسی بات کے درمیان کسی وجہ سے بھی شوہر نے کہہ دیا میں نے تمہیں لوٹا لیا وہ رجت ہو گئی اب وہ کہہ کہ کر میں بات ہی کر رہا تھا یوں ہی ویسے کہہ رہا تھا نہیں اب یہ نہیں ہوگا تو مذاق ہو بلا ارادہ ہو یا بال ارادہ ہو یہ تینوں چیزیں جو ہیں نافذ ہو جاتی ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ اصل میں دنیا میں مدار جو ہے وہ امال اور اقوال پر ہے زبان سے جو چیز نکلے گی منہ سے اسی کا اعتبار کیا جائے گا نیت کو کون دیکھنے جائے گا نیت کو تو اللہ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے مطابق سزا اور جزا دیں گے دنیا میں کوئی نیت کو نہیں دیکھتا الفاظ کو دیکھے گا یا عمل کو دیکھے گا الفاظ منہ سے نکلنا ہے اسی کا اعتبار کیا جائے گا اس واسطے حاصل یہ ہے کہ ان چیزوں کو ان میں احتیاط ہونی چاہیے ورنہ تو وہ نافذ ہوئی ہو ہی جائیں گے ابو حنیفہ نبی زبیر ان جابر ان صلی اللہ علیہ وسلم قال لسودہ دی ابو حنیفہ ابو زبیر سے اور وہ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اضرت سودہ سے جب ان کو طلاق دینے کا ارادہ فرمایا تھا تو ان سے کہا کہ عدت کر لو اس میں لفظ ہیں اصل میں دی حضرت سودا رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت سودا سے شادی ہوئی تھی تو یہ آپ کی اس لحاظ سے دوسری بیوی ہے کافی عرصے تک آپ کے ساتھ رہی لیکن پہلے سے عمر زیادہ تھی ان کی اور جب یہ آپ نے اس کا ارادہ فرمایا اس کی اور وجہ جو بھی ہوں گی کوئی تفصیل کے ساتھ وجہ تو نہیں آ رہی ہو سکتا ہے کہ وہ اس قابل نہ رہی ہوں یا کوئی اور بھی وجہ ہو تو سودا کو تو یہاں لفظ طلاق دے دی تو بعض حضرات کا کہنا تو یہی ہے کہ طلاق دے دی روایت میں لفظ طلاق آ رہا ہے تل لیکن دوسری روایتیں جو ہیں اس میں ہے کہ آپ نے طلاق دینے کا ارادہ فرمایا فلما ارادہ تل کہا جب طلاق دینے کا ارادہ کیا تو معلومہ کہ طلاق نہیں دی تھی بار صورت چاہے طلاق دینے کا ارادہ کیا ہو یا آپ نے ایک طلاق دے دی ہو تو سعودا رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ مجھے کسی مرد کی حاجت تو نہیں رہی ہے بے شک میں اتنی عمر میں پہنچ چکی ہوں لیکن میری یہ ہے کہ میں قیامت میں میں حشر ہو تو میں آپ کی ازواج میں رہوں تو مجھے اس صرف سے محروم نہ کیجئے البتہ میں اپنا حصہ جو ہے وہ عائشہ کو دے دیتی ہوں اپنا دن بھی اور اپنی رات بھی تو آپ جو ہیں وہ آپ کی خدمت کر سکیں اور آپ کو آرام مل سکے بس میرے لیے تو اتنا شرف کافی ہے کہ میں آپ کی بیوی بنی رہوں تو آپ نے اس کو قبول فرما لیا تھا تو اگر طلاق دے دی تو رجوع کر لیا اور اگر طلاق دینے کا ارادہ تھا تو طلاق نہیں دی چونکہ روایتیں دونوں طرح کی ہیں تو یہاں تو یہ ہے کہ عدت کرو تو معلوم ہوا کہ ایک تلاش دینے سے بھی عزت کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ تین طلاق دو جب عید شروع ہوگی ابو حنیفہ ان حماد عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ ان رسول اللہ قال سعود اللہ کا احتیاطی وہی مضمون ہے بر ایک سو باب الطلاق فی الحید حیض میں طلاق دینا بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو حنیف عن حماد عن ابراہیم عن رجل عن ابن عمر طلق انََ طلّق امراتہ علیہ فراجہ فلما طهرت من حیدہ طلقها وحت بہ بتل بتری قطلتی کا نا اوقاری ابو حنیفہ حماد سے اور وہ ابراہیم نخائی سے اور وہ ایک صاحب سے پھر وہ صاحب ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں یہ صاحب کون ہے اس میں تو نام نہیں آیا لیکن اس حدیث کی شرح کرنے والوں کا خیال یہ ہے کہ یہ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ ہو سکتے ہیں جو تابعی ہیں مشہور تو وہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہ انہوں نے اپنی بیوی بی کو طلاق دی اس حالت میں کہ وہ پیریڈ سے تھیں حیض سے تھیں ان بیوی بی کا نام بتایا جاتا ہے آمنا غفار تو ان کو انہوں نے طلاق دی حیض کی حالت میں تو اس پر ان کو ایب لگایا گیا یعنی کہ اچھا نہیں سمجھا گیا کہ حیض کی حالت میں انہوں نے طلاق دی ہے تو برا کیا انہوں نے رجوع کر لیا اس طلاق سے یا اس اپنی بیوی کو لوٹا لیا فلما تہورت میں نہائی پھر جب وہ اپنے حیض سے پاک ہوئی تو حالت تہور کی ہوئی تو انہوں نے اس کو طلاق دی اور جو طلاق کے انہوں نے حیض کے زمانے میں دی تھی اس کو ایک طلاق شمار کیا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ حالت حیض میں جب کہ پیریڈ چل رہے ہوں اس حالت میں طلاق دینے سے طلاق پڑ جاتی ہے کہ نہیں بعض لوگوں کا یہ خیال ہوا کہ اس حالت میں طلاق دینے سے طلاق نہیں پڑتی روافظ کا یہ خیال ہے خارجی بھی یہی کہتے ہیں اور محتاضی عب نے یہی کہا ہے کہ اس حالت میں طلاق نہیں پڑتی اور ان کے نزدیک ایک دلیل تو عقلی ہے اور ایک دلیل جو ہے وہ روایت کے الفاظ میں عقلی دلیل تو یہ ہے کہ حیض کی حالت میں طلاق دینا حرام ہے ناجائز ہے جب ناجائز ہے تو واقع نہیں ہوئی یہ تو ہوئی عقلی دلیل اور نقل کی جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ ایک روایت جو شاید ابو داؤد میں آ رہی ہے یہ روایت اس میں یہ ہے کہ فلم یا رہا جس کا اردو میں ترجمہ یہ ہوگا کہ انہوں نے اس کو کچھ نہ سمجھا کچھ نہ دیکھا کچھ اس کا خیال نہیں کیا مختلف معنی ہو سکتے ہیں فلم یا رہا شیئن اس لفظ کو لے کر کے وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے اس کو طلاق سمجھا ہی نہیں اور آخر یہ ہوا کہ جب پیریڈ ختم ہو گیا اور پاکی کی حالت ہوئی تو انہوں نے اس کو طلاق دیا تو ابن عمر نے حیض کی حالت میں طلاق دینے کو طلاق سمجھائی نہیں فلم یا رہا شیعن کا انہوں نے اس طرح کیا یہ ہے وہ بات جہاں تک فکہ کا تعلق ہے خاص طور پر ان میں حنفیہ ان کے سلسلے میں تو یہ ایک روایت بہت, بہت واضح ہے جس میں یہ ہے کہ انہوں نے آ, وہ جو حیث کی حالت میں طلاق دی گئی تھی اس کو ایک طلاق شمار کیا گیا وہ کنڈم نہیں ہوئی بیکار نہیں گئی جہاں تک اس روایت کے الفاظ کا تعلق ہے فلم یا رہا شیئن اس کے وہ معنی لینا جو ہے وہ, وہ کوئی ایسی بات نہیں کہ اس کے متعین معنی یہی ہوں. فلم یا رہا شیئن کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اس کا کوئی خیال نہیں کیا طلاق کا کو کاؤنٹ نہ, نہ کرنا نہیں بلکہ یہ ہے کہ طلاق دینے کو اس حالت میں انہوں نے کوئی خیال نہیں کیا کہ میں کوئی ایسی بات کر رہا ہوں لیکن جب لوگوں نے ایب لگایا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں اس وقت لوٹا لیتا ہوں بعد میں انہوں نے طلاق دے دی اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ طلاق اس سرح سے نہیں پڑی جہاں تک عقل کا تعلق ہے تو عقلی دلیل کا جواب یہ ہے کہ ناجائز ہونے کا یہ معنی کب ہے کہ وہ واقعی بھی نہ ہو ایک مثال میں دیتا ہوں فقان بھی علما نے بھی اس کے مثال دی ہے مان لیجئے اگر کسی کو کوئی شخص مجبور کر دے زبردستی زنا پر اور زنا ہو گیا تو اس کے یہ معنی کے زنا ہر صورت میں حرام ہے ناجائز اس کے یہ معنی کب ہوئے کہ اس پر غسل واجب نہیں ہوگا اور اگر روزے کی حالت میں کیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا کفارہ نہیں آئے گا یہ ساری چیزیں ہوں گی تو ایک چیز کا ناجائز ہونا الگ بات ہے اور اس کا واقع ہونا الگ بات ہے یعنی اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اس صورت میں اگر طلاق دی تو ناجائز ہونے کے معنی یہ ہے کہ گنا ہوگا لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ طلاق نہیں پڑے گی یہ ہے اس حدیث کا حاصل دوسرا باب ہے باب حرمت اللہ ابھی ب طلاق طلاق کو کے ساتھ کھیل کرنا اس سے منع کیا گیا ہے ابو حنیفہ ان ابی اسحاق ان نبی بردا ہی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلا ابو نبحد اللہ یقول ابو حنیفہ ابو اسحاق سے اور وہ ابو بردا سے اور وہ اپنے والد ابو موسا اشعری رضی اللہ روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہو گیا لوگوں کو کہ وہ حدود اللہ سے اللہ کے حدود سے کھیل کرتے ہیں اور کہتے ہی ہیں کہ میں نے تجھے طلاق دے دی اور پھر میں نے سے رجوع کر لیا اصل میں عرب میں ہوتا تھا یہ مطلب یہ کہ اسلام لانے سے پہلے اور یہ تھا کہ طلاق دے دی اور ابھی عدت کے درمیان میں سے رجوع کر لیا اب وہ پھر اپنی بیوی بی بنی رہی پھر اس کے بعد کچھ دن کے بعد پھر اس کو ایک طلاق دے دی اور عدت ختم ہونے سے پہلے پھر رجوع کر لیا اس طرح سے یہ ہوتا تھا کہ بے شمار مرتبہ طلاق دیتے رہتے تھے اور اس سے رجوع کرتے رہتے تھے تو یہ تھا کہ اس کو بیچ میں لٹکا دیا نہ اس کو صحیح طور پر بیوی بنا کے رکھنا نہ اس کو یہ کہ قطعی طور پر چھوڑ دینا تاکہ وہ کسی اور سے شادی کر سکے تو قرآن شریف میں اسی واسطے فرمایا گیا کہ اب طلاق عمر رحتان فہم صاحق بے معروف بے احسان طلاق جو ہے لوٹانے کی کا جس میں حق ہو وہ زیادہ زیادہ دو مرتبہ ہے تو دو مرتبہ تک طلاق دے کر کے لوٹا سکتے ہیں فیمس تم بے معروف نو تسری ہوں یا تو اس کو معروف طریقے پر اس کو روک کر رکھ لو یا پھر احسان کر کے اس کو رخصت کر دو لیکن تیسری مرتبہ اسی واضح سے آگے فیم پل اگر تیسری مرتبہ بھی طلاق دے دی تو فلاں ہل الہو میں باد ہوا تعتن کے پھر وہ حلال نہیں ہوگی اپنے شوہر کے لیے جب تک کہ وہ عدت گزار کر کسی اور شخص سے شادی نہ کر لے اور پھر اس سے اگر طلاق ہو یا وہ مر جائے تو اس کی عدت گزرنے کے بعد پھر آپس کی رضامندی سے جو پہلا شوہر تھا اس سے نکاح ہو سکتا ہے یہ قرآن نے اسی لیے یہ تفصیل بتلائی کہ تاکہ وہ سلسلہ ختم ہو کہ طلاق کے ساتھ کھیلنا اور عورتوں کو اس طرح سے باندھ کے رکھ دینا تو یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حدود اللہ ہیں ان کے ساتھ کھیل کود نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے ایک رعایت دی ہے کہ طلاق کہیں بھی غصے میں لڑائی میں طلاق ہو تو ایک طلاق دے دو لوٹا لو دوسری طلاق دینی ہو تو پھر بھی لوٹا سکتے ہیں لیکن یہ مطلب نہیں کہ ایک ان اور غیر محدود سلسلہ یہ چلتا رہے گا تیسری طلاق اگر ہو گئی تو قطعی طور پر ختم ہو جائے گا سلسلہ اس کے بعد ہے باب آدمی وقوع طلاق الماہتوح ابو حنیفہ ان عن منصور عنی شاہ انجابر قال, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يجوز ہی طلاق ولا بیعن ولا ابو حنیفہ منصور سے اور وہ شابی سے جن کا نام ہے عامر ابن شرحبیل اور وہ جابر ابن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماتو کے لیے طلاق دینا اور خرید اور فروخت یہ جائز نہیں ہے ماتو ایک قسم کے ایسے دیوانے کو کہا جاتا ہے کہ جو عقل تو اس کی خراب ہو ہوش اور عقل کی بات نہ کرتا ہو مگر یہ کہ وہ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچاتا ہو وہ جو اس لیے کہ لکوڈ جنون فنون یہ کہا جاتا ہے کہ جنون کی بھی مختلف قسمیں ہیں تو ایک تو ہمارے ہاں جس کو کہتے ہیں بہت ہی ابتدائی شکل سنکی ہونا سنکی کہہ دیتے کہ عقل کی بات نہیں کرتے اور اس سے ایک درجہ بڑھ کر ہے کہ بالکل پاگل تو ہو گیا مگر یہ کہ کسی کو پتھر مارنا گالیاں دینا نقصان پہنچانا وہ نہیں اور ایک اس سے آخری مرحلہ ہے کہ جو تکلیف دے ہو جائے اس کو مجنون ہی کہا جاتا ہے تو یہاں سے مراد وہی ہے کہ جو جس کا عقل اور ہوش جس کا ٹھیک نہ ہو تو فرمایا کہ اس کے طلاق دینا اور خرید اور فروخت وہ جائز نہیں اب امام شافعی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ تو یہی اس حدیث کو سامنے رکھ کر رکھ کر وہ تو یہی کہتے ہیں کہ نہ تو اس کی طلاق پڑے گی اور نہ خرید اور فروخت اس کی دونوں درست نہیں ہوگی اور لیکن امام بہنی فرحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ طلاق تو نہیں پڑے گی لیکن خرید اور فروخت جو ہے وہ اس کو موقوف رکھیں گے موقوف رکھنے کے معنی یہ ہیں کہ اگر اس کی حالت ختم ہو جائے اور پھر ہوش آواس میں آنے کے بعد پھر بھی اگر اس خرید اور فروخت کو باقی رکھے تو وہ اس کا درست مانا جائے گا اسی طرح ایک اور حالت ہے وہ کہتے ہیں کہ کسی کو مجبور کر دینا مثال کے طور پر کوئی شخص جو ہے وہ پست رکھ کر کے سامنے سینے پر کہے کہ طلاق دے دو تو یہ ہے مجبور کرنے والی بات تو امام بنی فرحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر کسی کو مجبور کر کے اور اس کے منہ سے طلاق دلوا دی تو امام بنی کہتے ہیں طلاق پڑ جائے گی امام شافیر کہتے ہیں کہ طلاق نہیں پڑے گی اور ان کے نزدیک طلاق نہ پڑنے کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے ماتوح جو ہے وہ اپنی عقل اپنے اختیار سے نہیں طلاق دے رہا کیونکہ ہوش آباس نہیں ہے اسی طرح مجبور بھی اپنے اختیار سے طلاق نہیں دے رہا ہے دوسری دلیل ان کے ہاں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رفیان امتی القطا و نسیان و مستخ ریہ کہ میری امت سے ایک تو خطا بھول اور چوک اور اسی طرح سے جس چیز پر ان کو مجبور کر دیا جائے تو وہ اس پر سے ان کی ذمہ داری جو ہے اس کی وہ اٹھا لی گئی ان سے مطلب یہ کہ وہ اس کے ذمہ دار نہیں قرار پائیں گے یہ ہے دلیل ان کی امام ااب کہتے ہیں کہ وہ مستقریحو علیہ کہ جو مجبور کر دیا گیا اس کے بارے میں جو بات حدیث میں کہی گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گنہ گار نہیں ہوگا اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ واقع بھی نہیں ہوگا تو جو مجبور کیا گیا اس کے منہ سے لفظ طلاق پڑے گا تو وہ واقع ہو جائے گی یہ امام اب کا کہنا ہے ہاں فقہان نے فقہ نے ایک بات یہ کہی لکھی ہے فقہ کی کتابوں میں مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے مجبور کرے کہ یہ تو تم طلاق دے دو اور نہیں تم جان سے ماریں گے تو وہ اگر پیپر پر سائن کر دے دستخط کر دے یہ لکھ دے لیکن منہ سے نہ کہے تو پھر اس صورت میں معبونیفہ کہتے ہیں کہ طلاق نہیں پڑے گی کیونکہ اصل تو منہ سے دینے سے طلاق پڑتی ہے وہ کتابت جو ہے لکھنا وہ تو قائم مقام ہے منہ سے بولنے کے تو اس حد تک تو وہ بھی قائل ہیں کہ لکھی ہوئی کہ طلاق نہیں پڑے گی اگر منہ سے کہے گا تو پھر پڑ جائے گی ابو حنیفہ انحماد عن, عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ خیرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فختر نا فلم کا طلاق ابو حنیفہ حماد سے اور وہ ابراہیم نخائی سے اور وہ اسود سے اور وہ عرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو طلاق کا اختیار دے دیا تھا اور ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کیا تو وہ جو ہم کو اختیار دینا جو تھا وہ طلاق شمار نہیں ہوا یہ بات اس لیے کہی گئی ہے واقعہ تو مشہور ہے جو حضرات تفسیر پڑھ چکے ہیں یا سن چکے ہیں وہ ان کو یاد ہوگا کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حفصر رضی اللہ عنہ ان انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مطالبے کیے تھے کہ ہمارے خرچ اخراجات میں اضافہ کیا جائے اور اب جب کہ دوسرے مسلمانوں کے بھی ان کی حالت بدل گئی ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ ہماری حالت وہی رہے کہ اگر دوپہر کا کھا لیا تو شام کا کچھ پتہ نہیں اور شام کا کھا لیا تو صبح کا پتہ نہیں ہمارے اخراجات کے لواستے کچھ اضافہ ہونا چاہیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مطالبے سے ناگواری ہوئی اور آپ نے خاموشی اختیار کی اور تھوڑا سے بے تعلق بھی ہو گئے تو ایک مہینہ تک آپ اسی طرح سے بے تعلق رہے اس پر آیات ناظر ہوئی تھی سورہ الزاب میں اور جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا تھا کہ آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے کہ اگر تم کو دنیا کی